تقدیر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اسی لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے تقدیر کے بارے میں اسی لیے کہا تھا کہ اس کو اس کو ماننا یہ ایمان ہے اور اس کی تفصیلات میں جانا یہ گمراہی ہے تفصیلات میں اگر جائیں گے کبھی تقدیر کہتے کس کہ کو ہے تفصیل نہیں معلوم ہو سکتی اس کی تو اسی سے یہ ایسا موقع آئے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو سعید المؤذب عن حشام بن عروہ بهذا الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی الشیطان احدكم فیقول من خلق السماء من خلق الارض فیقول الله ثم ذکر بمثلی وزاد ورسلہ حشام بن عروہ سر بایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا اور اسی طرح سے اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو کس نے پیدا کیا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر آگے یہی دل میں بات ڈالتا ہے کہ پھر اللہ نے کس اللہ کو کس نے پیدا کیا تو دراصل وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اس کا جواب یہ ہوگا کہ آمن تبلّہ بات تو اصل میں دوسرے ایک اس کی ہے لیکن بڑے زبردست علماء میں گزرے ہیں ایک عالم تو ان کو اس بات پر بڑا بھروسہ تھا کہ مجھے شیطان نہیں برقرار سکتا اللہ کے ذات اور صفات کے تعلق سے اس لیے کہ میرے پاس بہت دلیلیں منطقی تو شیطان مجھے نہیں برگل آئے گا بڑا اطمینان تھا اور واقعی لاجیکلی ان کے پاس دلیلیں تھیں اللہ کے ایک ہونے کی اب جب آخیر وقت آیا انتقال کا وسکرات کا عالم تو شیطان تو آ لیا کہ وہ سارے عمر تو ہو گئی اب ذرا یہ آخیر وقت میں دیکھتے ہیں تو اس نے شیطان نے دل میں بات ڈالی اللہ کے وحدانیت کے خلاف انہوں نے اپنے دل میں جو بات آئی اس کا دل ہی سے جواب دیا اپنے ارادے سے اس دلیل کو کاٹ دیا جو شیطان نے ڈالی تھی اور یہ کہ اللہ ایک ہے اس نے ایک دوسری دلیل پیدا کر دی دل کے اندر انہوں نے اپنے علم سے پھر اس کو کاٹ کی اس نے تیسری ڈالی ان کو اطمینان رہا کہ چل کہاں تک چلے وہ دل میں وہ آتے رہے خلاف باتیں اور یہ اس کو کاٹتے رہے کاٹتے رہے تقریباً 99 99 خیال آئے اور اس کے مقابلے میں یہ ہر دلیل دیتے رہے جب ایک رہ گئی بات اور ان کے پاس سو دلیلیں تھیں اب جب ایک ہی دلیل ان کے پاس رہ گئی تو اب ان کو پسینے چھوٹ گئے اگر میرے پاس یہ آخری دلیل جو میں نے اگر دے دی اور اس کو بھی اس نے کاٹ دیا تو میں تو ہوا کافر اور کفر پہ میری موت آ رہی ہے پسینہ آ گئے ان کے شیخ جو ہیں وہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بات ہر ایک کے سمجھنے کی بڑی مشکل ہوتی میں آپ کو اگر باتیں بہت ہی سناؤں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا جو, جو پڑھی بھی ہیں اور جو اپنے تجربے میں بھی آئی ہیں بزرگوں کی باتیں تو وہ وضو کر رہے تھے اب وضو بھی کیا ہو رہا تھا کہ بے پانی ان کا خادم پانی میں پانی ڈالے جا رہا وضو پورا ہی نہیں ہو رہا ان کا اب ان کا ذہن تو لگا ہوا ہے اپنے عالم مرید کی طرف اس پر کیا گزر رہی ہے جب ایک دلیل لے گئے اور ان کو پسینے چھوڑ گئے تو انہوں نے لوٹا لے کر پھینک مارا یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں جب انہوں نے آخر یہی کہا کہ بے دلیل میں اللہ کو ایک مانتا ہوں وہ بھاگ لیا شیتان اس لیے کہ اب اب بے دلیل کا نام تو کوئی اس کو کیسے توڑا جائے تو اصل میں ایمان یہی ہے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسی بات آئے جس کو عقل سے نہیں سلجھا سکتے اب کہہ دو ہم کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور شیطان بھاگ جائے گا دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے جب اس بات پر پہنچے کہ کس نے تیر تمہارے رب کو پھر پیدا کیا جب اس بات پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ چاہے اور مزید اس میں اپنے خیالات کو آگے بڑھانے سے بچانے کی کوشش کرے ذہن کو ادھر سے ہٹائے <صح> <صح> وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النظر ابن محمد قال حدثنا اكرم وهو ابن عمار قال حدثنا يحياء قال حدثنا ابو سلم عن نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصن بك فرما ہوں بھی سم کال قومو کمو صدق خلیری صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلم ابو رر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے برت اس سے لوگ خوب خوب سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو اللہ ہیں یہ مطلب ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا تھا ابور ابور کہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں تھے تو یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے وہ گاؤں والوں میں سے آ کر کے ابو ریر رضی اللہ عنہ سے کہا اس نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا لیکن ابو ابوریرا جو ایک مسجد میں ہیں کہیں تو وہاں ایک گاؤں کا ایک آدمی آیا کر اس نے کہا کہ ابو ابوریرا یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہیں یہ اللہ نے پیدا کی تم کہتے ہو اللہ کو کس نے پیدا کیا تو راوی کہتے ہیں کہ ابو ہر نے کنکریاں کچھ اٹھائیں زمین سے اور اور اٹھا کر اس اس کا لوگوں طرف آدمی کی طرف اور اس کے بعد ابو کہا اٹھو اٹھو یہاں سے اٹھو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا مطلب یہ کہ پہلے آپ نے فرما دیا تھا دیکھو ہو گیا میرے سامنے یہ واقعہ کہ گاؤں والے نے آ مجھ سے وہی سوال کیا جس کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھے خبر دے دی تھی کہ تجھ سے لوگ ایسے ایسے سوال کریں گے حدسنا ابن الوب و قطع ابن سعید ان والی ابن حجر جمیان اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا ابن الوب حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال أخبرنا العلاق وهو ابن عبد الرحمن مولا الحرقة عن معبد ابن كعب السلمي عن أخي عن عبد الله ابن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق إمرأ مسلم بأمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قطيب من إراق ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان کے حق میں سے کوئی حق اس نے اس کا کاٹا یعنی حق لے لیا ادا نہیں کیا اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیں گے اور جنت کو اس پر حرام کر دیں گے تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ کوئی بہت معمولی چیز ہی ہو معمولی بات ہو جب بھی ایسا ہوگا مطلب یہ جنت تو بڑی چیز ہے جہنم بڑی چیز ہے اگر کوئی چھوٹا سا بھی حق کسی کا اپنے ذمہ کسی نے رکھ لیا تو کیا پھر بھی ایسا ہوگا آپ نے فرما اگرچہ اس کو کیا بولتے ہیں ایک جنگل میں ایک ریگستان کے علاقے میں آکھا اس کو آکھا بولتے ہیں ریگستان میں ایک خود رو پودا ہوتا ہے کوئی مصرف اس کا نہیں اس میں اس کو توڑے تو اس میں سے دودھ بھی نکلتا ہے اور وہ دودھ مگر ایسا ہوتا ہے کہیں لگ جائے تو اس میں وہ جلد کو اسکن کو نقصان دے اس کو آخا بولتے ہیں. عربی میں اس کو عراق کہتے ہیں آپ نے فرمایا اگرچہ اس آخے کی لکڑی کے برابر کیوں نہ ہو بہت معمولی چیز ہے حقیر جنگل میں خود ہی پیدا ہو جاتی کسی کام کی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اگر وہ سوکھ گئے تو جا کر کے وہ گاؤں والے یا اس ریگستان والے اس کو جلا ہی دیتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کا مصرہ لیکن آپ نے فرمایا اگرچہ اس آنکھیں کی لکڑی کیوں نہ ہو کسی کا حق جو ہے اپنے ذمے نہیں لینا کیوں وجہ اس کی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک رحیم اور کریم ہے مگر اس کے رحمتوں ہی کا تقاضا ہے کہ دنیا میں کسی ایک انسان دوسرے انسان کا حق نہ مارے اللہ اس کے حق میں مہربانی کرتے ہیں جو جس نے ظلم کیا جو بیچارہ مظلوم ہے اس کے حق میں اللہ کیا کریں گے اس کی اللہ کی مہربانی سے ایسا ہوگا تو خود اللہ اپنے حق کو معاف کر دیں گے بڑا ہو چھوٹا ہو لیکن انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود انسان دنیا میں یا تو ادا نہ کر دے یا معاف نہ کرا لے اس میں بہت زیادہ غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں اور حالانکہ یہی چیز بڑی خطرناک ہے بس. ابن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن هزيف قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وجاره قالوا اجل قالوا تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر قال هزيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال هزيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلب أشرب أشرب نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى وَأَيُّ قَلْبٍ أنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْطَى حتى تصير على قلبين على أبيض مصر الصفا فلا تضره فتنة مدامة السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال هزيفة وحدسته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك وأن يكسر قال عمر أكسرا لا أبن لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدسته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حد او يموت حديثا ليس بالأغاليط قال أبو خالد فقلت لسعاد یا ابامال ما اسوت مرباد کالا شدت البیا کالا کل تجین کالا منقوس محدین نے بھی بڑا کمال کیا جو مشکل لفظ حدیث کے آتے ہیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتے وہ بھی اپنے صحابی سے پوچھ ہی نہیں تھے کہ اس کا معنی کیا ہوا تو اس سے ہم بعد میں ہم لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی یہ حذیف رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھے حاضر یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عمر خلیفہ ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میں سے کس شخص نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فتروں کا ذکر سنا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے تو نے کہا کہ شاید تم تمہاری مراد ہے کسی آدمی کا فترا جو اس کے گھر کے اندر ہے یا اس کے پڑوسی کے معاملے میں ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں تو تومر نے کہا کہ وہ فتنہ تو کوئی بات نہیں اس کا کفوارہ تو نماز اور روزے اور صدقے سے ہو سکتا ہے نے کہا مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر کے معاملے میں فتنہ دو طرح کے ہیں ایک تو مال کا فتنہ ہے اور ایک اولاد کا اور اہل ویال کا جس کو کہتے ہیں افراد کا فتنہ ہے فیملی کے مال کا فتنہ تو یہ ہے کہ مال کی محبت میں اتنا لگ جائے کہ دین کے فرائض اور واجبات جو ہیں اور حقوق جو ہیں مال سے متعلق وہ ادا نہ کرے اور تو یہ مال کا فتنہ ہے اور اولاد اور عیال کا فتنہ یہ ہے کہ ان کی پرورش اس طرح نہ ہو کہ وہ دیندار بن سکیں اور دین کے فرائد اور واجبات کا ان کو علم ہو اور اس کی ان کی ادائیگی کی اسپرٹ اور جذبہ ان کے اندر ہو تو یہ اولاد کا فتنہ ہے کہ ان کی محبت میں کہ ان کو کسی طرح کی مشقت نہ ہو ان کے شوق اور ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو ان کے سارے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں لیکن دین انہوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو یہ جو یہ ہے یہ اولاد کا فتنہ ہے قرآن حکیم میں اسی کو فرمایا کہ نما اموالکم حکم و اولاد حکم کہ تمہارے مان اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں فتنہ کے معنی یہ ہیں کہ بھائی پڑوس کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی تکلیفوں میں ان کی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی ہے ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے یہ پڑوس کا فتنہ ہے تو تم رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پوچھنے کا مطلب ان فتنوں سے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر اور اپنے پڑوسی کے معاملات میں فتنوں میں مبتلا ہو تو لوگوں نے کہا ہاں تو تمہر نے فرمایا کہ بھائی وہ غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں ان کا کفارہ آدمی کر سکتا ہے نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے صدقہ کر کے کچھ نہ کچھ ایک غلطی کی تلافی دوسری غلطی سے کر دوسری اچھائی سے کر سکتا ہے ان الحسنات اور یوزیب نے سیاحت قرآن حکیم میں فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو برائیوں کو ان کی تلافی کر دیتی ہیں اور اس کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ الیمنیٹ کر دیتی ہیں وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اللہ کو اس کی قدرت لیکن تمر نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا تم میں سے کس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ایسے فتنوں کا ذکر کر رہے ہوں کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے یہ مطلب دفاع جو ہے اور اس سے بچاؤ کی صورت نہ ہوگی اس کا بند نہیں باندھ سکیں گے جس طرح سمندر کی موجوں کا بند نہیں باندھ سکتے وہ فطر جو آئیں گے تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خاموش ہو گئے جو صحابہ اور بیٹھے تھے وہ انہوں نے اس پر کچھ نہیں کہا خاموش رہے تو جو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے حضرت حضیف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کو صحاب و سر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں ان کو بتنائی اور یہ بھی ہے کہ حضرت الضیفہ ایک روایت میں خود یہ والدن گزر چکی ہے کہ حضرت الضیفہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے یعنی کیا اچھائیاں ہوں گی دنیا میں اور میں جو پوچھا کرتا تھا میں برائیاں پوچھا کرتا تھا اور اس خیال سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں نہ پھنس جاؤں اس میں برائیوں میں تاکہ میرے علم میں برائیاں ہوں تو میں اپنے آپ کو بچانے کی صورت کر سکوں تو یہ حضیفہ رضی اللہ اس لیے زیادہ سوالات انہوں نے کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو فطریں بتلا ہے زیادہ دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تو حضیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے نسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فتنوں کی بات سنی ہے تو تم نے فرما انتل اللّہ ابوک خوش ہو کر کے جیسے کوئی بات کہہ دیا کر دیتے ہیں بھئی کیا کہنا تمہارے تو تو اسی طرح سے عربی کے اندر ایک محاورہ ہے انت اللّہ ابوک جس کے معنی یہ ہے کہ بھائی تیرے باپ جو ہے وہ تو اللہ کے قریب ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ بھائی اللہ تیرے باپ نے تیری پرورش کی اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے تو کتنا اچھا تو بھی ہے اور تیرا باپ بھی ہے یہ ایک دعا ہے جیسا ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں تمہارے بھائی تم تو بہت اچھے آدمی ہو تمہاری توقع ہے اس بھلائی کی تو انہوں نے کہا دللہ ابوک قال حضیفہ اب حضیفہ نے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ کتنے دلوں کے اوپر اس طرح آئیں گے جس طرح سے ایک چٹائی ہوتی ہے اور اس چٹائی کی تیلیاں جو کیا کہتے ہیں جس سے وہ اس کو چٹائی بنتے ہیں کہنے؟ کاریاں تیلیاں باندھ بان بان تو رسی کو ہوتے ہیں نہیں وہ جو لکڑی لک... جو... جو ہوتے نا آپ نے دیکھا ہوگا ناریل کی چٹائیاں بنی جاتی ہیں یا وہ بیت کی بنتے ہیں وہ کاڑیاں کہتے ہیں تیلیاں بھی کہتے ہیں صحیح اردو میں تو وہ چٹائی جو ہے اس کی جس طرح سے تیلیاں تیلیاں ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ چٹائی بننے والا جو ہے ایک تیلی ابھی اس نے ڈالی ہے اور ابھی دوسری تیلی اس کے ساتھ ڈالے گا دوسری ڈالی اس کے ساتھ تیسری ڈال دے گا تیلی کیونکہ چٹائی اسے تو یہ آپ نے فرمایا کہ جیسے چٹائی ہوتی تینیاں تینیاں اس کی تو ایک کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے تو اسی طرح سے فتنے آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے یہ مراد آپ نے فرمایا کہ جو دل کہ جس کو جس کے سامنے وہ فتنہ جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا جس دل نے اس کے اوپر ایک سیاہ ڈھبا لگ گیا نکتا اور جس دل نے اس فتنے سے انکار کر دیا اس فتنے کو لینے سے اس کے دل میں دھبا لگا سفید تو یہ یہاں تک کہ یہ سفید اور کالے دھبے لگتے سے سے دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں ایک دل تو ہے بالکل سفید ایسا جیسے چکنا پتھر ہوتا ہے چکنا پتھر فلا تدر فتنہ اس دل کو کوئی فتنہ پھر نقصان نہیں دیتا کیونکہ اس نے اتنے فتنوں کا مقابلہ کر لیا رد کر دیا اور کسی فطرے نے اس کے دل پر اثر نہ کیا اب بالکل سفید اس کا دل ہے تو جیسے چکنا پتھر ہوتا ہے یہ چکنے پتھر کے اوپر نہ مٹی ٹھہرے نہ پانی ٹھہرے کچھ بھی نہیں ٹھہرتا وہ صاف بہ جاتا ہے اسی طرح سے یہ اس کا دل ہوگا جیسے کہ چکنا پتھر ہوتا ہے کہ اس کو تو فرمایا کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا اس کو جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں ایسے دلوں کو کوئی فتنہ نہیں نقصان پہنچا سکتا دوسری قسم دلوں ایسے دلوں کی ہوگی کہ جو کالے ہوں گے اور وہ کالے بھی مرباد مرباد کا آگے جو ترجمہ انہوں نے پوچھا تھا رابی نے تو اس کا بتلایا بطل تھا کہ, کہ کہاں گیا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ کالے کے اندر سفیدی لیکن اصل میں اس کو یہ کہیں گے جیسے شتر مورگ کا رنگ ہوتا ہے جس کو ہم سانولا رنگ کہتے ہیں اور کیا سا وہ مطلب میلا رنگ جس کو کہیے مل رنگ تو جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں مل کر کے جو رنگ بنتا ہے وہ ہے میرے بات تو دوسرے دل جو ہوں گے وہ ہوں گے مٹیالے رنگ کے اور پھر وہ ان کی شکل کیا ہوگی کل کوز جیسے لوٹا جو ہے وہ اس کو الٹا کر دیجئے تو لوٹا الٹا کر دیجئے تو اس کے معنی یہ کہ اب اس کے اندر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی جو ہے تو وہ بھی نکل کے باغ گر جائے گا تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ان دلوں کی کہ ان کے اندر جو خیر کا پہلو رہا بھی وہ بھی نکل کے باہر چلا گیا فتنے فطن نے ان کو اس کو الٹا کر دیا دل کو اب کوئی خیر نہیں آ پاتی اس کے اندر یہ ہے کلکوز مجن کے معنی اسی لیے آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یارف معروف ان کی رومن کرن نہ تو وہ کسی اچھائی کو پہچانتا ہے اور نہ کسی برائی کو وہ ان کا کو رد کرتا ہے الا ما اشرب ہوا من ہوا بس جو اس کے دل میں بیٹھ گئی بات بیٹھ گئی جس رسم پہ چل پڑا چل پڑا جس رواج پہ چل پڑا چل پڑا جس جس چیز کی دل کی خواہش ہوئی وہ کام کر دیا اس نے نہ کام کرنے میں کبھی اس کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں اس کا فائدہ ہے اس کا نقصان ہے یہ دین کے لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے اس سے کوئی مطلب اس کو نہیں ایک ڈر رہا ہے جس پہ وہ چلا جا رہا ہے یہ ہے ایک اس دل کی حالت تو حضرت حضیف اگر عجیب بات ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ہم میں سے چند ہی اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جن کی وہ حالت ہوگی کہ دل سفید ہے کوئی فتنہ ان پہ اثر نہیں کرتا نہ مال کا نہ اولاد کا نہ رسم و رواج کا وہ سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں جن کو دنیا والے بیوقوف کہتے ہیں تو وہ چند ایک لوگ ہیں باقی تو ہم جیسے لوگ ہو تو سب کا یہاں حال ہے کہ بھئی رسم و رواج کے بندے ہو کے رہ گئے ہیں یا تو اپنی خواہش اگر ہم اپنی خواہش پہ چلتے ہیں نہیں تو رسم و رواج پہ چلتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دین جو ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھ لے اللہ, اللہ اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو یہ عام حالت ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ حدیث سنائی اور میں نے ان سے کہا حضرت عمر سے رضی اللہ عنہما کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یہ حضرت حضیفہ نے حضرت عمر سے کہا دروازہ ہونے کے کی معنی کیا ہیں کہ وہ فتنے ابھی تک نہیں آ رہے ہیں رکے ہوئے ہیں دروازے کے پیچھے ہیں لیکن دروازہ ٹوٹنے والا ہے یہ حضرت حضیفہ نے کہا تو حضت عمر نے کہا کیا ٹوٹنا ہے دروازے کا تیرا باپ نہ رہے یہ وہ جیسے وہ جو اللہ کے واسطے وہ جو ایک دعا دی تھی اس وقت تعریف کی تھی تو یہاں اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ بھائی تیرا بھلا ہو جائے تیرا ناس ہو جائے جس طرح کے الفاظ تو وہ اللہ ابن لگا اور تمہار کہتے ہیں کہ اگر وہ دروازہ کھلتا تو تو امکان تھا کہ لوٹ کر کے پھر وہ بند ہو جائے لیکن تو تو ٹوٹنے کی بات کہہ رہا ہے دروازہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تمہارے سے کہ نہیں بلکہ وہ ٹوٹے گا کھلے گا نہیں بھائی دروازہ آپ بند ہے کھول دیجیے پھر بند ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹ جائے تو اس کو بند کیسے کریں گے یہ تمہار نے ان سے کہا تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹے گا اور میں نے ان سے حدیث بیان کی کہ وہ دروازہ جو ہے وہ ایک شخص ہے دروازہ ایک کنارا ہے نا یہ تو ایک ایک رمز ہے ایک اشارہ ہے انہوں نے کہا کہ دروازہ جو ہے جس کو میں دروازہ بتا رہا ہوں وہ ایک شخص ہے یا تو وہ قتل کیا جائے گا یا وہ اپنی موت مرے گا اس کے بعد پھر فطرے جو ہے وہ ان کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کوئی ایک محض ایک وہ نہیں کیا کہتے ہیں ایک اٹکل پچو والی بات نہیں ہے میں انداز نہیں ہے کہ میں اپنا اندازہ بیان کر رہا ہوں حدیث ہے جو حضرت حضرت حدیث ہے میں کوئی اٹکل پچو کی بات نہیں کر رہا ہوں تو شخص حضرت عمر حضرت عمر رضی انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ ہے اور ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آ... وہی قتل ہونا اب یہ دنیا انہوں نے کہا کہ وہ شخص یا تو قتل کیا جائے گا یا مارا جائے گا تو اس کے بارے میں محدثین کا یہ خیال ہے کہ حضرت حذیفہ نے مناسب نہ سمجھا کہ صاف صاف بتا دیں کہ تم قتل کیے جاؤ گے وہ آدمی قتل کیا جائے گا یہ صاف کہتے ہیں کہ بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یقل او یموت یا تو وہ آدمی مرے گا یا قتل کیا جائے گا لیکن ہوا یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک رہے جب تک وہ سارے فطر ہیں سماج متحد دروازے کے پیچھے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا سکے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف رکھتے تھے فطنے آئے سمندروں کی موجوں کی طرح سے اور جیسے کوئی بہت بڑا بند بندھا بند ہوا ہو اسے ٹکرا کر کے اور پتھروں کی چٹانوں سے اور واپس ہو جاتے تھے آیت بکر صدیق صدیقی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے پھر ان فطروں نے راستہ دیکھنا چاہ لیکن ابو بکر صدیق نے پہلے دن یہ ثابت کر دیا کہ نرمی کسی طرح کی نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے بالکل پتھر کی چٹان بن کے رہیں گے اور نتیجہ ہوا کہ سارے فتنے پھر واپس ہو گئے اور عمر کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو جناب والا کوڑا ہاتھ میں ہے اور تلوار کے قبضے پر ان کا ہاتھ ہے اور خود نبی کریم وسلم نے فرما دیا تھا کہ عمر تو وہ ہیں کہ جس راستے پری جھلتے ہیں اس گلی میں سے شیطان بھی نہیں جاتا شیتان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہاں حضرت عمر کو تو مخالف اور موافق سب سمجھتے تھے کہ اس کے سامنے تو دالی نکلتی تو دس سال حضرت عمر کے جو تھے خلافت کے وہ فطرے جو ہیں انہوں نے سر نہیں اٹھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور فتنوں کا دروازہ وہ ٹوٹ چکا اب جو فطنے آنے شروع ہوئے ہیں تو آج تک وہ فتنے ہی چلے جا رہے ہیں سویہ حضرت سمان رضی اللہ عنہ نے ان فطروں کو نہ سنبھال سکے ان کی شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فتنوں کو نہ سنبھال سکے ان کی شہادت ہوئی پھر تو کیا ہے پھر تو دیکھ لیجئے کہ صاحب خون جو ہے وہ بہت ارزاں ہو گیا تھا نہ ان میں کوئی صحابی چھوٹا نہ کوئی اس میں تابعی چھوٹا نہ محدثین اور نہ میں مشتحدین تو یہ حالت ہو گئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فطرت تھے تو اس سے ہمارے لیے جو بات نکلتی وہ یہی کہ بھائی شریعت ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کا فیصلہ شدیت کی روشنی میں کریں خواہشات اور رسم و رواج جو ہیں یہ بڑے فتنے ہیں ان سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے حدثنا محمد ابن عباد وابن ابن ابی امر جمیا وبن ابی عمر جميعا ان مروان الفزاري قال ابن عباس حدثنا مروان ان يزيد يعني یعنی ابن قيسان عن ابي حازم عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما كما بدا غريبا فطوبى للغرباء حضره ابو هريره رضي الله عنه اس روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ اور انقریب لوٹے گا جیسے شروع ہوا تھا غربت کے ساتھ فتوبہ لا سو غربت والوں کے واسطے خوشخبری ہو یہاں غربت سے مراد کیا ہے غربت سے جو سیدھا سادہ مفہوم تو یہی ہے کہ جس کو ہم بھی دنیا میں غریب کہتے ہیں امیروں کے مقابلے میں مطلب یہ ہے کہ جو طبقہ وہ ہے کہ جو جو فطروں میں مبتلا نہیں ہے مال کے اسلام کا کام شروع بھی انہیں سے ہوا اور اسی طرح سے ایک زمان آخری زمانہ جب آئے گا تو پی اسلام کو جو پھر شوقت اور قوت ملے گی اور غلبہ ملے گا اس کی ابتدا بھی انہیں غریب لوگوں سے ہوگی عام معنی تو یہ لئے گئے اور اسی واسطے آپ نے فرمایا تو بال با خوشخبری ہو غریبوں کے واسطے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے غریب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بد قسمت لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو بد قسمت نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کا جو دین ہے اس کے کام انہی سے شروع ہوا انہی سے پھر شروع ہوگا ظاہر ہے کہ ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے یہ تو ایک عام مانا لیے گئے اور محدسین کی اکثریت اسی معنی کی طرف گئی بھی ہے ایک معنی جو ہیں وہ جو لیے گئے ہیں اس کے اس کو بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتا نہ اس کو کسی طرح غلط کہا جا سکتا ہے کیونکہ غربت جو ہے اصل میں عربی کے اندر عمارت کے مقابلے میں غربت بولی نہیں جاتی فقر اور فاقہ بولتے ہیں بلکہ غربت کے معنی جو ہیں غرابت جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آہ آہ مطلب یہ ہے کہ انوکھا انفیمیل جو چیز ہوتی ہے یہ ہے انوکھا پن جس کو کہتے ہیں یہ ہے غرابت جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو بڑی عجیب غریب بات کہہ دی یہ غریب بات کا مطلب وہ تھوڑی کہ امیر کے مقابلے میں غریب ہے یہ غریب کا مطلب کیا ہے انوکھی بات ایک ایسی بات کہتی جس کے ہمارے ذہن جو ہے اس کے عادی نہیں ہے تو یہ غریب یہ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ بھی انوکھے طریقے پر ہوئی شروع میں نبی کریم اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کا کام شروع ہوا کون سمجھتا تک تھا یہ اسلام جو ہے ساری دنیا میں چھا جائے گا وہاں تو یہ تھا کہ اب بجھا یہ چراغ اب بجھا یہ چراغ اب بجھا یہ چراغ یہی امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے آخر جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو گیا اس وقت تک ایک آس لگی ہوئی تھی ہر ایک کو عرب میں کہ صاحب شاید اب ان کا پتاشا بیٹھ جائے ہر ایک جو تھے وہ اس انتظار میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ان کے امیدوں پہ پانی پھر گیا اور اسی واسطے وہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید اب یہ ان کا دروازہ بند ہو آخر انہوں نے بھی سوچا کہ اب کوئی چارہ کارنی اور انہوں نے بھی گردن جھکا دی اسلام کے سامنے اور پورے عرب جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اور پھر تو یہ ہے کہ بڑھتا چلا گیا دنیا میں پھیل گیا تو یہ ہے غرابت انوکھے طریقے پر کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اسلام کس طرح سے ہے وہ سمجھا مر گیا اب مرا اب, مرا اب, مرا اب مرا بتائیے کہ صاحب مکے مکرمہ میں کے چال تو اسلام کا کام چل رہا تھا اور اس کے بعد جو تیار ہوئے تھے ان کے بھی پاؤں وہاں نہ جم سکے نتیجہ ہوا کہ ہبشا افریقہ میں پہنچا دیا ہجرت کر لی انہوں نے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی اب کیسے چلے گا اسلام کا کام جنہوں نے قبول کیا تو وہ بھی اپنا وطن چھوڑ کے جالے مکہ چھوڑ کر کے پھر واپس آئے کسی وجہ سے معلوم ہوا کہ نہیں حالات تو ابھی گڑبڑ ہیں تو پھر اجازت دی گئی چلے جاؤ پھر چلے گئے جو کچھ تھوڑے بہت اور بنے تھے وہ بھی ان کے ساتھ نکل گئے پہلے میں اگر چالیس کے قریب گئے تھے تو دوسرے میں ستر چلے گئے ہجرت ہو گئی تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ بھائی یہ پاؤں نہیں جم رہے جب پاؤں جم نہیں رہے تو کام چلے گا کیسے لیکن ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کی ہجرت دیکھیے اور اس کے بعد اسلام کا جو ہے درخت کا جو ہے جڑوں کا مضبوط ہونا اور اس کا پھیلاؤ دیکھیے کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ کہ جو کام کے تیرہ سال میں مشکل ہو رہا تھا وہ کام آٹھ سال کے اندر جو ہے اس تیزی کے ساتھ بڑا ہے کہ پھر تو یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کدو کی بیل بڑھتی بس یہ حالت تھی اسی کو سورہ الفتح کے آخر میں کہا گیا اخرج فآذره سوقی بهم وعد آمنوا منهم تو ایک جس طرح سے نکلتا ہے کہ صاحب ابھی تو اس کی نکلی ہے اور اب کچھ دن کے بعد دیکھا تو اس کے تنے پہ کھڑا ہو گیا اور کچھ دن کے بعد دیکھا تو لیجیے صاحب وہ تو ایک درخت بن گیا تو اس سے کاشتکار کو کسان کو فارمر کو بڑی خوشی ہوتی ہے درخت کس طرح بڑھ رہا ہے اور جو مخالفین ہیں ان کا غصہ بڑھتا جاتا ہے اسلام کی مثال دی تو اسلام اسی طرح سے کہ جو اس کے خدمت ہیں ان کے لیے خوشی کی بات ہے اور جو مخالفین ہیں وہ اپنے دانت اپنے انگلیاں نوچیں گے یہ ہوگا تو یہ اسلام کے بارے میں یہ بات کہے گی اس کے معنی یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آنا ہے جس کی اطلاع اور حدیثوں میں بھی دی گئی کہ برائیاں جب عام ہو جائیں گی اور اچھائیاں بالکل دب جائیں گی اس وقت پھر اسلام ایک دم جھر جھر لے گا ادھر امام مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آئیں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے گا پھر اچھائیاں پھیل جائیں گی اس کے بعد پھر برائیاں پھیلیں گی اس تیزی کے ساتھ اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ قیامت آئے گی یہ بات جو ہے اس دور کے لیے کہی گئی ہے اسی لیے آگے بھی حدیثیں جو آ رہی ہیں پھر قیامت کے قیام کی آ رہی ہیں حدثنی محمد ابن راف بس یہی کریں وقت بارہ بج گئے حدثنی محمد ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غرابت کے ساتھ ہوئی ہے اور اسی طرح سے پھر دوبارہ لوٹ کر ایسے اسی حالت میں آ جائے گا جیسے کہ ابتدا ہوئی تھی تو میں نے پچھلے ہفتے غرابت کے معنی بتلایا تھا کہ بعض حضرات تو غریب سے مراد غنی کے مقابلے میں کہ اسلام جو ہے وہ غریبوں کے ذریعے سے شروع ہوا ہے لیکن واقعی یہ ہے کہ یہ معنی جن حضرات نے بھی حدیث کے شرح کرنے والوں نے لیے یہ معنی سمجھ میں آتے نہیں اس واسطے کہ اگر یہی معنی ہوتے تو پھر ترجمہ لفظ یہ ہوتا کہ ان الاسلام بدا بال غربا و سیادربا یا بال ہوتا لیکن بال کا لفظ آنا چاہیے تھا یہ نہیں ہے یہاں اس نے بدع غریبً تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اسلام انوکھے طریقے پر کہ جس کے بارے میں کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اسلام اس طرح سے بڑھے گا تو اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر لوٹ کر اسی حالت میں آ جائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ اب اسلام زمین کے نیچے چلا گیا اب اس کا کوئی اثر دنیا میں باقی نہیں ہے لیکن پھر اسلام کی ابتدا ہوگی اور اس طرح سے کہ اس کے کوئی اسباب اور ذرائع کیا ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے کیسے یہ اسلام پھر سے شروع ہو گیا ہے اور چھاتا جا رہا ہے تو یہ مانا ہے اور فرمایا کہ وہ بین المسدین کماتا ارز الحیت فی جو اسلام جو ہے وہ سمٹ کر کے آ جائے گا دونوں مسجدوں کے بیچ میں جس طرح کے سانپ جو ہے وہ گھس جاتا ہے اپنے بل میں تو سانپ کو جو کوئی خطرہ کسی بھی جانور کو سانپ ہو جو خطرہ ہوگا اپنے پھٹ میں جائے گا اسی طرح سے یہ اسلام بھی سب ساری دنیا سے سمٹ کر کے دو مسجد دو مسجدوں سے براد ہے مسجد الحرام اور مسجد انبوبی اس کے معنی یہ ہوگا کہ حرمین میں ہرامین شریفین میں اسلام باقی رہے گا اور ساری دنیا میں یہ ہوگا کہ اسلام نظر نہیں آئے گا اس کے اثرات لیکن پھر اس کی ابتداء سے ہوگی اسلام کی یہ آپ نے فرمایا آن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کماتا رسولیا ابو ابرا کی روایت ہے وہ تو ابن عمر کی تھی اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینے کی طرف اس طرح سے سمٹ کے آ جائے گا جس طرح سے سانپ اپنے بل کے طرف سمٹتا ہے اور اس میں گھس جاتا ہے تو یہاں مدینہ کی تخصیص فرما دی اور وہاں ایک مسجد عین مسجد حرام اور مسجد مدینہ کے درمیان مراد حرمن حرم شریف حد ظہیر رکن و حرف قال حدنا عفان قالحت حمد قالحدنا صابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال لاتقم الساطی اس حدیث کے جو ہم نے پڑھی ہے اس کے یہ معنی بالکل نہ لئے جائیں کہ جب اسلام سمٹ کر کے ہرمین میں آ جائے گا تو وہاں ایک بھی آدمی جو ہے وہ اسلام کی نا فرمانی کرنے والا نہ ہوگا اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے بلکہ یہ کہ اسلام اس کے معنی یہ ہی ہیں کہ اسلام کا کہ جو اثرات اور اس کی تہذیب اور اس کا کلچر اور اس کے لیے فکر اور ذہن یہ باتیں جو ہیں وہ وہاں زیادہ دیکھنے میں آئیں گی بہ اس کے کہ اور جگہ اور جگہوں کے ورنہ تو ایکدھ اور تھوڑے بہت برے تو سبھی جگہ ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہاں ایک آدھا کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ایسا کوئی ایک آدھا آدمی ایسا مل گیا کہ جو اسلامی لحاظ سے وہ اس معیار اور سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو ہم فوراً اس کو دیکھ کر کے پورے علاقے پر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ صاحب وہاں تو یہ ہو رہا بس وہاں تو یہ ہو رہا اب یہ تو اچھے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور بروں کو بھی حرمین شریفین کی عظمت اور اس کا تقدس جو اللہ اور اس کے رسول نے جو رکھ دیا ہے ہمیں اس کا لحاظ ہونا ہی چاہیے تو فرماتے ہیں عن اللہ اللہ روایت قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے یعنی کہنا چھوڑ جائے جب تک کہ اللہ کا نام زمین پہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں زندگی ہے اور اللہ کے نام سے جب زندگی ہے تو پھر اس کو اس کو کیسے کہیں گے یا اس پر جو ہے موت کیسے مسلط کر دیں گے تو اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام اور اس کا ذکر اور اس کے احکام اور اس کے اس کی شریعت جس اگر ادنا درجے میں بھی رہ جائے گی تو قیامت نہیں آئے گی حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معملا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت ولا احد یقول اللہ اللہ حضرت انس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کسی ایسے آدمی پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا تو جب اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ آدمی اس قیامت کی حول نہ کسی اس کو بچنا ہے اور کسی ایسے آدمی ایسے مختلف آدمیوں کی وجہ سے ان دنیا باقی رہے گی حدثنا أيبن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن ذوري قال عن عامر بن سعد نبي قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط أي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط أي فلان فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمن أقولها ثلاثا ويردوها ويرددوها علي ثلاثا او مسلم وبئی مخافت أَن يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النار. یہ حضرت عامر ابن سعد اپنے والد سعد ابن اب وقع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی حضرت ربی کہیں سے جو بھی مالک وہ تو مومن ہے کیونکہ مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا تو آپ نے ایک کو نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ فلانے کو بھی تو وہ وہ بھی تو تو دے دیجئے وہ مومن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان وہ کہہ رہے ہیں مومن آپ فرما رہے ہیں یا مسلمان صدف نبی وقاص کہتے ہیں میں تین مرتبہ میں نے یہ کہا یا رسول اللہ مومن ہے اس کو دے آپ نے فرمایا یا مسلمان ہر تینوں مرتبہ آپ یہی فرماتے رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں کسی آدمی کو دیتا ہوں اگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہی وہ مجھے پسند ہے اس کے اس کے علاوہ دوسرا آدمی زیادہ محبوب ہو سکتا ہے میرے نزدیک مگر میں جس کو دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں نہ کس کو جس کو میں دے رہا ہوں یہ حدیث ہوئی اس میں دو باتیں آئیں ایک تو یہ کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے, یا مسلمان اس کے معنی یہ ہوگا کہ تم نے کیسے آخر اس بات کو یقین سے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن ہے ایمان جو ہے وہ دل کی حالت کا نام ہے تم دل کو کیا جانو تم کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہو اس کے امال دیکھ کر کے کہ اسلامی اعمال جب ہیں اس سے ظاہر ہو رہے ہیں تو تم یہ کہو گے کہ بھائی یہ مسلمان ہے لیکن مومن جو ہے اس کے لیے یوں تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی ایمان کی علامتیں ہیں اور آ آ آ آ پائے جا رہی ہیں لیکن یقین کے ساتھ کسی آدمی کے بارے میں تم کیسے کہو گے کہ وہ مومن ہے تمہیں کہنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اس سے محدثین کا ایک طبقے کا جو یہ خیال ہے کہ ایمان نام ہے قلب کے یقین کرنے کا اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جب کہ دوسرے حضرات جو ہیں جن میں حنفیہ بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل سے دل کے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کا وہ زبان سے اقرار کو بھی لیتے ہیں یہ محدثین اس کو نہیں مانتے تو غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں اصل میں اختلاف کوئی زیادہ نہیں ہے حق. اس بات میں تو سبھی متفق ہیں کہ پھر دل جو ہے اگر دل سے نہیں مانا تو اس کو ایمان کہاں سے کہیں گے وہ تو پھر نفاق ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا دل سے ماننا تو سب کے نزدیک ضروری ہوا اب بات جو ہے وہ یہ کہ جب دل کا حال ہم کو معلوم نہیں تو کسی آدمی کو ہم کس طرح سے ہم آ, یوں کہیے کہ کفر آ, کفر سے نکالیں گے یا کافروں سے نکالیں گے تو اس لیے جب کوئی شخص کہہ رہا زبان سے الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہم یوں کہ ہم کو کیا معلوم ترے دل میں کیا ہے کہ تو مومن ہے کہ کافر ہے تو ہم تو یہ کہیں کہ بھائی ہاں یہ شخص ایمان لے آیا یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے جن لوگوں نے ان حالات پر نظر کی تو انہوں نے زبان سے اقرار کرنے کو بھی دل کے یقین کے ساتھ ایمان کہا ہے تو بہرحال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم زیادہ زیادہ اس آدمی کو مسلمان کہہ سکتے ہو مومن کیسے کہہ رہا ہو یہ تو اللہ کو معلوم ہے ایک تو یہ مسئلہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری تقسیم کا حاصل یہ نہیں ہوتا کہ میں جس کو دے رہا ہوں بس وہی میرا مقرب ہے میں ہی اس کو دل سے چاہتا ہوں اسی واسطے دے رہا ہوں نبی سے اس بات کی توقع کیسے کر لی گئی نبی کا دینا جو ہے وہ مسلحت کی وجہ سے ہے میں اپنے دل کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کسی انسان کو چاہیں گے پسند کریں گے تو اس کے اعمان اور اخلاق کی وجہ سے پسند کریں گے تو اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص جو ہے اپنے ایمان اور اسلام میں پختہ ہے نہیں بھی ملا تب بھی وہ نہیں جمع رہے گا نہیں جائے گا چھوڑ کر کے تو اگر آپ کو اس بات کا علم ہے اس واسطے نہیں دے رہے بھائی یہ تو ہے یہ پکا آدمی ہے کہیں نہیں بگڑے گا لیکن جو کچ پکا ہوتا ہے اس کو اگر مل گیا تو جم گیا اور نہیں ملا تو اکھڑ گیا تو ایک تو یہ ہوا کچ پکا ہونے کی بات دوسری ایک اور بات طبیعتوں میں بھی فرق ہوتا ہے بعض طبیعتیں وہ ہیں کہ صاحب مصیبتیں ہیں تب بھی پرسکون نعمتیں ہیں پب تب بھی پرسکون ان کے حالت میں کوئی فرق نہیں آتا جیسے ادھر اس حالت میں ویسی اس حالت میں بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ اور جن لوگوں کو میں اس حالت میں دیکھتا ہوں واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایسے کیسے ہو رہا ہے ان پر چاہے تو آپ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب ان کے پاس ہزاروں سے آئے تب بھی وہ اسی طرح ہے اور نہیں ہے بالکل بھی نہیں آیا تب بھی وہ اسی طرح ہے یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کوئی فرق ہی ان پر نہیں دیکھنے میں آتا بہت کم ہیں ایسے لوگ عام طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تنگی میں یا اچھا وہ بھی یہ بھی کم ہے تعداد ایسے لوگ کی جن کو تنگی میں آرام ملتا ہے زیادہ آ جائے تو وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ اب اب ہمارے لیے مصیبت کوئی کھڑی ہوگی تو کم رہتا ہے تو ان کو ذرا سہولت رہتی ہے یہ بھی تعداد ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم ہے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے ہم جیسے لوگوں کی کہ صاحب ملتا رہا تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور جہاں ذرا کمی آئی اور ہو گئے پریشان تو وہ شخص جو ہوں گے صحابہ میں وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر یہ بات طبیعت کے لحاظ سے ہوگی تو اگر نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ ان کی اس پریشانی میں بہت سے فرائض اور واجبات جو ہیں وہ اسلام کے چھوٹ جائیں گے متاثر ہوں گے جس کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا دینا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی جس کو میں دے رہا ہوں وہ اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈال دے اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کاگل یا کون کفرن بعض فقر کیا ہوتا ہے اس وہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ بھئی یہ جب پریشان ہوتا ہے کھانے اور پینے اور پہننے کی پریشانی ہوتی ہے بال بچوں کی ضرورتوں کی پریشانی اس کو کھڑی ہوتی ہے تو بعض منہ سے اس بے, بے اختیاری میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے وہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و عالم الغیب و ہیں وہ اس کی حالت اور استرار اور مجبوری پر اس کو سزا نہ دیں لیکن اس کی ظاہری حالت تو یہ ہو جاتی ہے حد سنی ابن ابنیا قال حد اخبر ابن وحب کال اخبر ابن سلامت ابن الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطاً لقد كان يئوا الى ركن شديد ولولا بيست في السجن طول الطوله لبس يوسف لاعجبت الداعي ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور سعید, سعید ابنب حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں شک کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر شک ہوا تو پھر ہم ہاں کو بھی شک ہونا چاہیے وہ کس معاملے میں پہلے تو معاملہ سن لیجیے اس قالل ربی ارینی کا عفت و حیر یہ جو ہے سور البقرام میں تیسرے سپارے میں کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا خدا مجھے دکھلا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تو ابراہیم نے کیا علیہ السلام کیوں نہیں لیکن میں اس لیے دعا کر رہا ہوں اور اس بات کی خواہش اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے یہ آپ نے فرمایا تو شک کے معنی یہ ہے یہ حدیث کا حاصل جو ہے اس پر بہت سی رائے دی ہیں امام نوی نے ان اقوال کو جمع بھی کیا ہے لیکن جو بات جو ہے ان سب میں بہت ٹھیک معلوم ہوتی ہے اور یوں کہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کا حاصل اور دونوں میں مطابقت جس چیز سے زیادہ پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے شک نہیں کیا تھا بازیوں کو جو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابراہیم تو نبی اللہ ہیں نبی اللہ کو شک کیسے ہو گیا آخر تو اس کو آپ کے فرمانے کا حاصل یہ کہ ابراہیم نے شک نہیں کیا اگر ابراہیم جو ہے نبی ہو کر شک کر سکتے ہیں تو ہم بھی نبی ہیں ہم کو بھی شک ہونا چاہیے تھا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو شک نہیں اس بات میں کہ اللہ جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے جب ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم کو بھی شک نہیں تھا یہ ہے بتانا کہ انبیاء علیہ مسلاط والسلام کو اس بات میں قطن شک نہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلات والسلام جو نے جو فرمایا جو دعا کی تھی اور خواہش کی تھی وہ تو ایسا کہ جیسے دل چاہتا ہے ایک چیز کے جس کو جو معلوم ہے کہ یہ ہوگی لیکن اس ہونے والی چیز کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے بعد مثال کے طور پر م... یہ بات امام نومی نے نقل بھی کی ہے کہ جن حضرات کی رائے ہے وہ کہتے ہیں جیسے مثلاً ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے لیکن کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی زیارت کر لے تو اس آ... کو نہیں ہوگا کاش مجھے دیدار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس کے معنی یہ سمجھے جائیں گے کہ اس کو یقین نہیں ہے اللہ کے رسول پر تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو تو یقین تھا شک... شک نہیں تھا لیکن وہ جس چیز کا یقین ہے اور دیکھا نہیں اس کو اس کو دیکھنے کو دل چاہتا اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اسی لیے وہ آیت کے الفاظ یہ تھیں کہ یقین کو نہ ہوتا ہے لیکن میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ دیکھنے سے جو خوشی اور راحت ملے گی وہ مزید اطمینان کا سبب ہوگا تو یہ بات جو ہے خوب معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے معنی اور مطلب بتلانے میں وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوتًا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ لط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ شدید جب فرشتے آئے تھے لط علیہ السلام کے یہاں وہ دو فرشتے اور خوبصورت شکل میں اور نوجوان بن کے آئے تھے تو شہر والے اپنا دوڑ پڑے وہاں اس ان کے اندر خباست تھی تو ابراہیم لو علیہ السلام نے ان کو بڑی منت سماجت کی ان کو خدا کا خوف یاد دلایا کہ میرے مہمان ہیں تم کیسی کتنی گندی حرکت ہے تمہاری کہ تم مہمان کو بھی کبھی خیال نہیں کرتے میری بیٹیاں موجود ہیں اگر تم کو ایسے ہی وہ ہے تو ان بیٹیوں سے شادی کر لو یہ حاضر ہیں لیکن اس پہ وہ تیار نہیں ہوئے تو اللہ علیہ السلام نے اس وقت یہ تھا کہ کاش میرے پاس کوئی اس طرح کی صورت ہوتی تو میں وہ سہارا مجھے ملتا تو میں اس سہارا سے فائدہ اٹھاتا تمہارے مقابل میں اس سے مراد یہ ہے کہ میں خاندانی لحاظ سے یہ کہیے یہ کہ میرے ماننے والوں میں کوئی اتنا بڑا جم غفیر نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کو لے کر میں تمہارے مقابلے پہ آ جاتا اور مجھے کسی طرح کا یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم میرے مہمانوں کی توہین کرو گے اور ان کو نقصان کو پہنچاؤ گے یہ لط علیہ السلام نے فرمایا اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ تو قدر پیغمبر ہیں ان کا توقل اعتماد تو اللہ پر ہونا چاہیے تھا وہ اسباب کو کیوں دیکھ رہے تھے کہ کیا میرے پاس کوئی ایسا انتظام ہوتا ہے ایسی طاقت اور قوت ہوتی اور ایسا سہارا ہوتا تو میں تمہارے مقابلے میں اس کو استعمال کرتا نبی کی نظر تو ہمیشہ اللہ پر اس کی قوت پر ہوا کرتی لط علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمایا ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لوت علیہ السلام نے لیکن اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ لط علیہ السلام کے درجے کی بلندی میں اس سے کوئی یوں کمی نہیں آتی کہ اس سے یہ سمجھنا کہ لوط علیہ السلاط و السلام کی نظر اللہ کی قدرت اور قوت پر نہیں تھی بلکہ اسباب پر تھی یہ بات نہیں بلکہ یہ کہ وہ تو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں رہتے کہ یہ فرشتے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے کہ یہ انسان ہے اب انسانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے واسطے تو ظاہر ہے کہ اسباب ہی کو پیش کیا جاتا اس لیے اس حالت میں لط علیہ السلام نے ان کو اپنے مہمانوں کو یوں یہ کہ ان کے سامنے ایک معذرت پیش کرنے کے لیے کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے آپ کے لیے کیا میرے پاس اگر اس سے زیادہ بھی طاقت ہوتی تو میں آپ کو آپ کے عزت اور اور آپ کے عظمت کو میں کی حفاظت کے لیے میں اس کو بھی استعمال کر لیتا یہ لط علیہ السلام کے فرمانے کا حاصل ہے اس کا معنیٰ یہ نہیں کہ لط علیہ السلام کی نظر اسباب پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت اور قوت پر نہیں ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا رحم کرے اللہ پر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ وصلاۃ کا عقیدہ اور زین اور فکر اگر عیبوں سے پاک بھی ہو تب بھی اگر کوئی لفظ ان سے ایسے منہ سے ایسا نکل رہا یا کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی تعویل غلط ہو سکتی ہو وہ بھی ان کے درجے کی بلندی کی مناسب نہیں ہے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ان پر رحم کریں تیسری بات آپ نے فرمائی وبس توجری طولا لبس یوسف یوسف <الدعائی> علیہ السلام و السلام جیل میں ہیں اور وہاں جو جیل میں اور لوگ تھے ان میں سے دو نے خواب دیکھا تھا وہ خواب آ کر کے یوسف علیہ السلام سے ہی چونکہ وہ بھی جیل میں تھے تو بیان کیا یوسف علیہ السلام نے ان خواب کی تعبیر دی اور بعض کہا اللہ کے وحدانیت کا اور اپنی وسالت کی تقریر ان کے سامنے کی تو اب یہ جو دوسرے جیل میں جو تھے قیدی جن جن کا یہ واقعہ ہوا وہ چھوٹ گئے چھوٹ گئے تو انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر ان کے سامنے آئی جو یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی اس سے ان کو یہ بات یہ یقین حاصل ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس تعبیر روح تعبیر خواب کے علم بہت ماہر ہیں تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا مصر کے بادشاہ نے جہاں کا یہ واقعہ جب خواب اس نے بیان کیا لوگوں سے کہ بھئی اس خواب کی تعبیر تم مجھے دو اس لیے کہ یہ خواب مجھے پریشان کر رہا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس یہ وہ خیال کی باتیں ہیں. جس کو پریشان خیال ہی کہتے ہیں یہ خواب آپ کچھ نہیں ہے. لوگوں نے تو یہ کہہ دیا لیکن بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی تو ان میں کے جو وہ جو جیل میں تھے اور چھٹ کے آ تھے بادشاہ کے دربار میں چونکہ ان میں سے ایک خدمت پر مقرر تھا اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ایک آدمی ہے جو تعبیر دیتا ہے خاک کی بورپڑا ہے وہ ہے جیل میں تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اللہ قال مری کو تو نہیں بھی فلما جا رسول کالر جب فصل السوت اللہ قطع اب بادشاہ کے دربار میں جب طلب ہو رہی ہے اور بادشاہ کو ضرورت ہے تو وہ مجرم کی حیثیت ہے تھوڑے جائیں گے وہ تو پھر یہ کہ جیل سے نکل کر جا رہے ہیں ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا اس لیے کہ بادشاہ نے طلب فرمایا تو بادشاہ نکالا ان کو تو اب یہ گئے لینے کے واسطے اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اٹھے اور چل دیں چلو بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے یہاں سے جیل سے نکلنا ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں ہو جاتا تو فلما جا اور رسول کالر جے انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پوچھو پہلے ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے کیا قصہ ہے کہ جن کی وجہ سے مجھے یہاں جیل میں ڈالا ہوا ہے پہلے تو وہ مسئلہ صاف ہونا چاہیے تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ چونکہ فراہفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر اور یوسف علیہ السلام اس کے یوں کہیے کہ اس کے فندے میں نہیں پھنسے تو اس لیے وہ جیل میں ڈال دی گئے جب جیل میں ڈال دیے تو اب یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں یوں نہیں آؤں گا جا کر اپنے آقا سے یعنی بادشاہ سے پہلے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا مسئلہ ہے کیا تو فصل مبار ال نسبت اللہ قطان آئے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا ان کا قصہ ہے کیا آخر تو اب گئے آ, اس واقعے کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اتنا ٹھہرتا کہیں جیل میں جتنا یوسف ٹھہرے ہیں تو تو مجھے بلانے والا جب کوئی بلانے کو آتا تو میں تو چل ہی دیتا اس سے یوسف علیہ السلاط وسلم کی بڑائی کو اور آپ اپنے کا یہ کہ توازو اپنے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس مقام کے اس عمل کی بڑی قابل تعریف کر رہے ہیں کہ عام طور پر اس کی توقع نہیں کی جا سکتی ان کے بڑی ہی صبر اور ضبط کی بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا ورنہ کوئی بھی آدمی میں ہی کیوں نہ ہوتا ہو سکتا تھا کہ میں تو بلانے والے کے بلائے پہ چل پڑتا تو اس سے معلوم ہوا کہ امبیا علیہ وصلاط وسلام کے سب کے ترجے بلند ہیں اور اس میں اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ یہ کرنا کہ بھائی کسی ایک پیغمبر کے کو ہم ایسا کہیں کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی توہین ہو یا اس کا درجہ گھٹ جائے یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا سب میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ جو انبیاء کے شان کے مناسب ہیں حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يا نبي عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوها الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ابو ابوحر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایسی کوئی نشانی نہ دی گئی ہو کہ اس جیسی نشانی پر کوئی بھی انسان ایمان لے آتا ہو یعنی مطلب معوضہ ہر نبی کو کوئی معاوضہ نشانی علامت سائن ایسا دیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی مسلمان ہو جائے ای مان لے آئے ان کی نبوت کو اور ان کی پیغمبری کو تسلیم کر لے ہر نبی کو دیا گیا فرمایا کہ مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ ایک وحی ہے جو اللہ نے میری طرف فرمائی تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان سارے انبیاء میں اپنے زیادہ ماننے والوں زیادہ ماننے والے ہوں گے میرے اکثر اہم تابعان بیان اور انبیاء کے بہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے یہ ایک معاوضہ ہے اس سے برادے قرآن قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی نے میری طرف اتارا ہے یہ ایک معاوضہ ہے جس طرح اور انبیاء کو بھی معوضے دیے گئے لیکن اس قرآن حکیم کا اثر یہ ہوگا کہ میرے ماننے والے قیامت میں زیادہ ہوں گے نسبت اور انبیاء کے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے معضات امبیا علیہ مسلاۃ و اسلام کو اوروں کو دیے گئے وہ سب معاوضے جو تھے وہ عمل سے متعلق تھے عملی ہی ہیں کہ وہ ایکشن سے ان کا ظہور ہوا جیسے حضرت موس علیہ السلام کا معاوضہ یدا ہے آسا ہے اس علیہ اسلام کا معاوضہ کہ ہاتھ پھیرو تو لا علاج مریض جو ہیں وہ چنگے ہو گئے تندرست ہو گئے تو یہ معجزات اور اسی طرح کے دوسرے اور جتنے بھی انبیاء کو دیے گئے ہیں معاوضے وہ عملی ہیں کہ جب وہ دکھایا گیا تو معاوضہ دیکھنے کو ملا اور جب نہیں دکھائیے تو نہیں حضرت مسا علیہ السلاطلام کا ہاتھ تو ہاتھ تھا ہر وقت تھوڑا معاوضہ تھا لیکن جب اس کو بغل میں سے نکال کر کے اور اللہ کے حکم سے دکھاتے نظر آتا کہ یہ معاوضہ ہے ورنہ عام حالات میں وہ ایک دوسرے ہاتھ کی طرح کا ایک ہاتھ تھا اسی طرح سے آسا کہ آسا کا اشدہ بن جانا جس وقت اللہ کے حکم سے وہ لا کو اسی ارادے سے ڈالتے اور اللہ کا حکم ہوتا وہ لاٹی اجدا بن جاتی سانپ بن جاتا یا اسی لاتھی سے اللہ کے حکم سے سمندر میں بارہ راستے بنا دیے یا اسی لاٹھی کے پتھر پہ مارنے سے بارہ چشمے نکال دیے تو لیکن اور وقت میں وہ لاٹی ہی ہے خود مسا سلاد و سلام نبی بھی اپنی اس لاٹھی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ آسا ہے یہ میری ایک لاٹھی ہے اتوک والی میں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں وا اس شب میں پتے جھاڑ لیتا ہوں بکریوں کے واسطے اس کے لیے اور بھی کچھ اپنے کام اس سے نکال لیتا ہوں لاٹھی اپنی ذات سے وہ لاٹھی معاوضہ نہیں اس لاٹھی کے ذریعے سے جو معاوضہ اس وقت دکھا دکھایا گیا وہ دیکھ لیا تو یہ معوضہ جو ہیں عملی ہیں اور عمل جو ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوا کرتا عمل اس وقت تک کے لیے ہے جس وقت کے وہ کیا جا رہا ہے جب کرنا ختم وہ عمل بھی ختم اس کے خلاف قرآن حکیم جو ہے یہ دراصل معوضہ ہے علمی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتارا اور اس میں علم اتارا ہے اپنا اللہ نے جو مناسب سمجھا اس کا یہ مانا نہیں کہ سارا اللہ کا علم اس کے اندر آ گیا بلکہ اللہ کے علم کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے تو علم جو ہے وہ صرف اس وقت تک کے نہیں ہوتا کہ جس وقت علم والا اس کو ظاہر کر رہا ہے بلکہ وہ تو ابتدا ہے اس کے ظہور کی لیکن جب ایک مرتبہ علم ظاہر ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے چونکہ یہ علمی معاوضہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ہوگا بلکہ قیامت سے بھی آگے تک کے واسطے ہوگا اس کو فنا نہیں ہے یہ علم ہے تو جب انسانوں کا علم جو ہے عام انسانوں کا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ فنا نہیں ہوتا باقی رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راز جس علم کو اتارا ہے نبی پر وہ کیسے فنا ہوگا وہ بھی باقی رہے گا تو چونکہ معجزہ کا مقصد کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ایک شخص پیغمبر کی نبوت کو مان لے ایمان لے آئے رائے راس پر آ جائے یہ معاوضہ جب قیامت تک کے لیے ہے اس کا مطلب ہے قیامت تک کہ انسان اس معاضے کے ذریعے سے ایمان لاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے تعداد جو ہے اس امت کے افراد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ بڑھتی جائے گی اور جو اس سے یہ بات بھی نکلی کہ معجزہ آ جانے کے بعد اور معاوضہ دیکھنے کے بعد جب کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے اس کا عذاب میں اگر ہونا وہ لازمی ہے معاوضہ آ گیا اب بھی نہیں ایمان لاتا تو کوئی دلیل نہیں رہی کوئی حجت نہیں رہی کوئی عذر نہیں رہا کوئی معذرت اس کے پاس نہیں ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کو پیش کر سکے تو قرآن پاک جب اللہ کا ایک معضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ہے تو جس طرح سے یہ وہی اتر رہی تھی اس وقت یہ معوضہ تھا تو آج بھی معوجہ اور قیامت تک معوجہ ہے جس وقت اتر رہا تھا یہ قرآن اس وقت جو ہے ایمان نہ لانے والے اگر بدبخت بخش تھے آج بھی ایمان نہ لانے والے اور اس کو فالو نہ کرنے والے اور اس سے اپنا تعلق نہ جوڑنے والے وہ اپنے اپنے یوں کہ یہ کہ محرومی کے بقدر جو ہیں وہ بدبخت ہوتے جائیں گے بدنصیبی ہے ان کی جو قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے یہ ساری باتیں اس حدیث سے ہی اندر سے نکل کے آ رہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس بات سے ایک تو وہ لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے اس بات سے وہ ایمان بھی نہیں لاتے ٹھیک ہے اللہ سبحان و تعالی عالم الغیب ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں ہمیں ہی نہیں معلوم لیکن جن کو قرآن کا علم ہے اور خاص طور پر جو لوگ کے قرآن کو اس طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکتاب ہے اللہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیش کیا ہے اور پھر بھی قرآن سے دور رہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی بھی ازر نہیں رہا حدثني يونس انه عبد العالى قال اخبرنا ابن وهب قال واخبرني عمرو وان ابي يونس حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيدي محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يهود ولم يؤمن بالذي ارسل به اللہ من اصحاب النار ابو رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پسم کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت میں سے کسی جس شخص نے بھی چاہے وہ یہودی ہو اور یہ نصرانی ہو اس نے سنا میرے تعلق سے یعنی آپ کی اطلاع آپ کی بات اس تک پہنچی ہے کہ آپ نبی تھے اور آپ نے یوں کہیے کہ دعوت دی ہے ایمان کی اور اسلام کی تو فرمایا کہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے اس امت کے افراد میں پھر اس کی موت اس حالت میں آئی کہ جو جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا وہ اس پر ایمان نہیں لایا وہ جانم والوں میں سے ہوگا معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم بھی تو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں یہ کہنا کہ ہم بھی تو نبیوں کو مانتے ہیں تو اس واسطے جب نبیوں کو مانتے ہیں تو محض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس وجہ سے میں جائیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ درید غلط ہے اور بلکہ یہ کہ جنت میں جانے کا حق قائم ہوتا ہے اسی صورت میں جب آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرے اور آپ جو, جو لے کر آئیں اس پر ایمان مان لائے تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے پچھلی گورنمنٹ کو تو ماننا ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ کو نہیں مانتا اس کو باغی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تو پچھلی گورنمنٹ کو تو مانتے تھے اگر اس کو نہیں مانتے جو موجود ہے تو کیا حرط ہے حرج ہے اسی کو ماننا جو ہے ماننا ہوگا پچھلے کے ماننے کا بھی اعتبار نہیں قال أخبرناه شيء من صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمر إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا, إذا اعتقى أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثني أبو قرطة ابن أبي موسى عن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلاسة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وعذرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فلو أجران وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فلو أجران ورجل كانت له أمت فغزاها فأحسن غزاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم آتقها وتزوجها فلو أجران ثم قال الشعبی للخلاصانی خوز هذا الحدیث بغیر شئین فقد کان الرجل یرحل فی مادون هذا الى المدین شعبی روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو خلاصان والوں میں سے دیکھا اور وہ شعبی سے اس نے پوچھا کہ اے بو عمر یہ ان کی کنیت ہے امام شہبی کی اہل خراستان ہے جہاں سے میں آیا ہوں مطلب وہ لوگ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر لیا تو وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بدنا جو ہے اس پر سوار ہو جائے یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ اونٹ کہ جس کو قربانی کے لیے اس نے تجویز کر لیا ہے پھر اس کے اوپر سواری کرے بھئی تو جب قربانی کے لیے تم نے اس کو طے کر دیا ہے تو اب اس پر سواری نہیں ہونی چاہیے مطلب یہی ہے کہ جب جس باندھی کو آزاد کر دیا تو ظاہر کہ اللہ کے واسطے آزاد کر دیا اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اب اس سے نکاح کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی قربانی کسی جانور کو قربانی کے لیے طے کر لیا اور پھر اس پر اپنا سامان لاد پھر رہے ہیں خود سوار ہو ہو پھر رہے ہیں تو غلط بات ہوئی یہ خراسان کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس بارے میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں امام شابی سے پوچھا امام شابی نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ ابن ابی موسا نے اپنے والد ابو موسا شدی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا ازر ملے گا ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علام کو پایا اور آپ پر بھی ایمان لایا آپ کی پیروی کی آپ کی تصدیق کی تو اس کو دو ازر ملیں گے ڈبل ازہ کیوں ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور پھر دوسرے نبی جب آ گئے تو ان پر ایمان لانے کا تو دو راجر ملا اس لیے کہ یہ دو نبیوں پر یکے بعد دی ایمان لایا ہے جس اس نے دو نبیوں کا سمانا پایا دونوں پر ایمان لایا تو دو راجر اس کو ملا اور اسی طرح سے وہ غلام کہ جس نے اللہ کے حق کو بھی ادا کیا جو اس پر آتا ہے یعنی عبادت کرنا اور جو معاملات ہیں وہ ان معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنا تو یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اسی طرح سے اپنے آقا کا بھی حق ادا کرا کہ جب اس کی خدمت کرنا اس کے اطاعت کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو کی اطاعت کر رہا اللہ کی بھی اطاعت کر رہا اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کر رہا فرما اس کو بھی دو اجر ملیں گے اٹھاتے ہیں تو یہ اس میں معلوم ہوا کہ روایتیں مل رہی ہیں سب کی سب اسی طرح سے ابن عباس کا آزاد کردہ غلام ہیں اور دوسرے حضرات کے بڑا درجہ ان کا جو ہے بڑھایا ان حضرات نے صحابہ نے حدثنا حد قال حدثنا لئیس دوسري سند دو وحدثنا محمد من رمح قال حدثنا ليس عن ابن شهاب انا ابن المسيب انه سمع با هريرة يقول قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم هو نفسي نفسه بيده ليوشکن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مخصطا فيكثر الصليب ويقتل, ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احدا وہ یفیق الماروں ابو حریر اللہ عنہ سے بات ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے فرمایا کہ اس بات کی اس بات کا گویا یوں کی توقع ہے کہ تم میں ابن مریم اتریں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام انصاف کرنے والے حاکم بن کر مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوگی اور اب یہ کہ باقاعدہ ان کی تاج پوشی ہوگی یا ان کا الیکشن ہوگا اور یہ سب کچھ نہیں حاکم ہونے کے واسطے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ ان کا حکم چلے گا اور انصاف قائم کرنے والے ہوں گے دنیا میں اکثر السلیم کیا ہوگا یہی کراس جو ہے عیسائیوں کا جو نشان ہے اور ان کا شعار ہے یہ توڑ دیا جائے گا کیوں توڑ دیا جائے گا اس لیے کہ یہ نشان تو بط... یہ بات بتلانے کے واسطے ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلاطلام کو کراس پر چڑھا دیا تھا اور ان کو موت آگئی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے یہ آسمان پر چلے گئے عیسا علیہ السلام آ کر یہ بتلائیں گے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور مجھے مجھے قتل نہیں کیا گیا مجھے کراس پر نہیں چڑھایا گیا جو قرآن نے کہا ہے وہ ماں قتل ہوں وہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا بولن شب بھی ان کے واسطے معاملہ جو ہے وہ صبح میں پڑ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام جب آ کر یہ کہیں گے کہ میں ہی عیسائی ابن مریم ہوں اور مجھے سولی نہیں دی گئی تھی مجھے تو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا تو اب سریف کیا رہ گئی وہ رہے ہے اس کی حقیقت کیا رہ گئی اس کو تو کوئی ویسے توڑے گا توڑیں گے تو ایک کو توڑیں گے ساری دنیا کے شریف کو تھوڑی توڑے لیکن وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اس کی حقیقت کوئی نہ رہے گی یہ ہے ٹوٹنا اس کا وہ یکر الخنزیر اسی طرح سے خنزیر کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو اس کو بھی یوں یہ کہ اس کا استعمال جو ہے کھانے میں وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا حرام اس کو حرام کہا لیکن اگر پچھلی کتابوں میں واضح نہ ہو تو قرآن حکیم میں تو اس کو حرام قرار دیا گیا اور ای سال اصطلاط و السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے اس شریعت کو نافذ کریں گے اپنی انجیل اور تورات کو نہیں نافذ کریں گے قرآن حکیم کے مطابق جو ہے وہ احکام نافذ کریں گے اس واقعہ قرآن میں حرام ہے تو وہ حرام ہوگا دنیا میں تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے دنیا کے لوگوں پر اس کی حرمت کو نافذ کریں گے وہ الجزیہ اسی طرح سے جزیہ اور ٹیکس جو ہیں اس کو بھی موقوف کر دیں گے اگر جزیہ سے مراد وہ ہے کہ جو غیر مسلموں پر اسلامی حکومت جو ٹیکس نافذ کرتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں پر تو ٹیکس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آج اسلامی ملکوں میں جو ٹیکس مسلمانوں پر بھی لگایا گیا اسی واسطے بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ غلط ہے کیسا ٹیکس مسلمانوں پر مسلمان حکومت اور مسلمانوں پر ٹیکس یہ غلط بات ہے ہاں تجارتی ٹیکس ہو کہ مال کا ایک دوسری جگہ سے منتقل ہونا اس پر اگر ٹیکس ہے اس, اس درست ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا تھا کہ ہمارے حدود مملکت میں جو بھی مال آئے گا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اس کا کرایہ کہیے اس کو ٹیکس کہیے وہ لیا جائے گا یہ اسی طرح سے آمدنی جو ہے اس کے اوپر اس زکوٰۃ جو ہے وہ چالیس ماہ حصہ ہو کھیتی ہے تو دس ماہ حصہ ہو وغیرہ وغیرہ جو شریعت میں مقرر کیا یہ لیا جائے گا لیکن صاحب یہ بات کہ جس کی اتنی انکم ہو لاؤ دے دو گورنمنٹ کو یہ تو ٹیکس ہے یہ اسلامی حکومت کے اندر مسلمان حکومت کے اوپر اس طرح کا ٹیکس جو ہے کسی مسلمان پر لگانے کا حق گورنمنٹ کو نہیں ہوتا ایمرجنسی حالاتوں وہ بات الگ ہے دشمن کا جو ہے حملہ ہو گیا اب گورنمنٹ کا خزانہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار مہیا کرے یہ تو وہ الگ بات ہے یہ اسی طرح سے اگر بعض طبقات اتنے غریب ہو گئے ہیں کیوں ان کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے ان کے علاج معالجے کے لیے نہیں ہے اور سمجھتی ہے گورنمنٹ کہ بادروں کے پاس مال زیادہ ہے تو اس طرح سے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کے علاج کے بقت رہیے ان لوگوں کے کھانے اور پینے کے وقت وہ اپنے جمع شدہ مالوں میں سے نکال کر دیں اس کو ٹیکس نہیں کہا جائے گا یہ تو امداد باہمی کی صورت ہے تو غیر مسلموں پر ٹیکس ہے کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کے واسطے تو جب وہ اسلام آئیں گے دنیا میں تشریف لائیں گے تو چونکہ یہ کفر باقی نہ رہے گا سبھی لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے جس طرح سے فرمایا کہ ویمن اہل کتابی انبی قبل موتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا جو ان پر ایمان نہ لیا ہے یعنی یہ کہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو تسلیم کریں گے تو پھر کسی پر ٹیکس اور جیزیا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سبھی مسلمان ہو جائیں گے وہ فیض اور مال جو ہے اس طرح سے دنیا میں پھیل جائے گا کہ کوئی ان اس کا لینے والا بھی باقی نہ رہے گا مال کیوں اس لیے کہ آج تو صورت یہی ہے نا کہ طبقاتی فرق ہے کہ مالدار کو بےچارے غریب ہیں جو غریب ہیں تو اس کو مال کی ضرورت ہے لیکن جب مال کی تقسیم عدل اور انصاف کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس صورت میں مال کا کوئی محتاج ہی نہیں رہتا کہ اس کے لینے کی فکر کرے چنانچہ یہی صورت تھی بغیر ناجائز ٹیکس لگائے خلافت راشدہ میں یہی ہوا کہ صاحب اب لوگ اپنی زکوات کے مال کو لے لیے پھر رہے ہیں بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو لے لے لیکن زکوٰ کا کوئی وصول کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا مال کیونکہ سب برابر تقسیم ہو چکا تھا تو یہی صورت اس وقت بھی ہوگی گزشتہ ہفتے یہ حدیث جو آئی تھی کہ حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام کا نزول ہوگا نازل ہوں گے اور وہ انصاف والے حکم نافذ کریں گے اقتدار ان کا ہوگا سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور ٹیکس اور جزیا جو ہے اس کو موقوف کر دیں گے اور مال جو ہے وہ اس طرح سے اس میں زیادتی ہوگی اور پھیل جائے گا مال کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا یہ حدیث آئی تھی تو اس یہاں جو آج ہم نے حدیث پڑھی اس میں بھی یہی ہے ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافی سے زیادہ بہتر ہوگا یعنی مطلب کیا ہے کہ دنیا کی قیمت کچھ نہ رہے گی اتنی زیادتی چیزوں کی ہو جائے گی کہ لوگوں کو ان کی حاجت نہ ہوگی جب ان کی حاجت نہیں ہوگی تو ظاہر بھی کو قیمت نہیں تو سجدہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا اور دین کا کام کرنا وہ اس وقت اسی کی قیمت لوگوں کے سامنے آئے گی اس پرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن شریف کی آیت پڑھ لو وہی قبل موتی کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہ ہوگا کہ ان کی موت سے پہلے وہ ایمان نہ لے آئے اس چکی ہماری سورہ النساء کے اور میں نے وہاں بھی بتلایا تھا کہ اس کا ترجمہ مفسرین دو طرح کرتے ہیں کیونکہ الفاظ میں گنجائش تو دونوں کی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے انتقال سے پہلے ایمان نہ لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے انتقال ہوگا تبھی موت اور اس سے پہلے پہلے ہر شخص ایمان لے. اہل کی طرف ساتم ہتیا ست لو آشمس ممری بھی کوئی داف مغربی ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع کرے پھر جب اپنے مغرب سے طلوع کرے گا سورج تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے لم کم آمنت من قبل او کسبت ایمانی اس دن کسی کو بھی اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا جو پہلے ایمان نہیں لا سکا اور یا اس نے اپنے ایمان کے نسبت سے کوئی خیر کا کام پہلے سے نہیں کیا ہوگا یعنی اس وقت نہ ایمان اس وقت کا ایمان نفع دے گا نہ اس وقت کا کو کوئی عمل خیر نفع دے گا تو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے حضرت عیسائی اصطلاح کے نزول کا مسئلہ ہوا کہ یہ قیامت کی جو علامات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں کسی طرح کا شک اور شبہ ایمان کے منافی ہے اسی واسطے امام مسلم اس کو کتاب المان کے تحت لا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایمانیات کی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے حدیثوں کے اندر اطلاع ہے مانو کہ نہ مانو ایسے نہیں بلکہ یہ ایمانیات ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے ان کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے اور جن چیزوں کا قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے وہ چیزیں جو ہیں دین کے اندر بنیادی نہیں ہیں لیکن کہیں بھی قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے کئی علیہ السلام نازل ہوں گے اور سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے مگر اس کے باوجود ان کو ایمانیات میں رکھا گیا ہے عقیدے کا ایک حصہ ہے یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اب یہ کہ سائنٹیفکلی ایسا کیسے ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ خود بخود اسی طرح چل رہا ہے جیسے کیا نام ہے اگر بیٹری کے اور سیل ڈال دیجیے تو گھڑی چل رہی ہے زیادہ زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیل ختم تو گھڑی بھی چلنی بند لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سوئی الٹی گھوم جائے تو یہ چونکہ سائنسی لحاظ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جو لوگ اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود چل رہا تو یہ غلط کیونکہ بیٹری کا کام جو ہے وہ طاقت پہنچانا تو ہے لیکن بیٹری جو ہے وہ حکم نہیں نافذ کرتی کہ تم جو ہے سوئی کو کہا کہ تم ادھر کو چلو یا ادھر کو چلو وہ تو اندھی اور بہری ہے ایک طاقت پہنچا رہی کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہیں وہ قادر مطلق اور مختار ہیں تو ان کی دی ہوئی طاقت سے سارا نظام بے شک چل رہا ہے لیکن وہ اندھی بحری طاقت نہیں بلکہ یہ کہ وہ ایک با اختیار فیصلہ ان کا ہے اور حکمت کے ساتھ ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ زندہ ہے ڈاکٹر سمجھ لیتے ہیں کہ مر گیا اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے ایک سکتے کی حالت اس کے اوپر ہے اور اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو تو وہ زندہ ہو گیا ظاہر ہے کہ اس وقت ہزار تعویلیں کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں ہم نے سمجھا تھا مر گیا مگر یہ مرا نہیں ہے یہ جو ہے اس وقت ایک سپتے میں تھا تعوی نہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے اس کا کہ جو ہمارے علم کے لحاظ سے تو وہ مر چکا تھا مگر پھر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھا ہے اس میں اللہ کا جس طرح سے فیصلہ نافذ ہے اسی طرح سے دنیا کے اس نظام میں سورج کو چلتے چلتے حکم کو مل جائے کہ تم الٹے واپس جاؤ اللہ کو یہ قدرت ہے اسی طرح چلتے چلتے سورج کو روک دینا کہ رک جاؤ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت ہے اب رہ گئی بات یہ کوسوت ایمان کیوں نہ نہیں دے گا یہ تو ایک ایسی ہو گئی جیسے کہا کرتے ہیں زبردست کی ہیکڑی دیکھو جی فلاں وقت تک مان لو مان لو نہیں اس کے بعد مانو گے امنی ایمان کے تو یہ تو ایک ہیکڑی ہو گئی جب ایمان لا رہا ہے تو کیوں نہیں مانا جائے گا عمل خیر کر رہا ہے اس وقت کیوں نہیں قبول کیا جائے گا کیا وجہ ہے اس کی تو یہ اصل میں ہیکری کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایمان کی تعریف جو ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی ایمان کہنے کو ایمان کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کو ایمان اس کی نسبت سے کہا جا رہا ہے اس کے سمجھنے کے لحاظ لیکن حقیقت وہ ایمان ہے ہی نہیں کیونکہ ایمان کہتے ہیں غیب کے ماننے کو یو بالغیب اب وہ چیز جو غیب میں تھی اب غیب میں نہ رہی وہ شہود میں آ گئی اس کے ماننے کو ایمان کہا ہی نہیں جائے گا تو اس کو مطلب یہ ہوا کہ وہ مان رہے مگر اس ماننے کو ایمان نہیں کہتے جیسے اس وقت سورج نکل رہا ہے دن نکل رہا ہے تو ہمیں کہ دن ہو رہا ہے اس کو ایمان تھوڑی کہتے ہیں یہ تو اس یقین کو یقین ہی کہیں گے ایمان نہ کہیں گے تو اس واسطے اس وقت کا ماننا حقیقتاً شرعاً چونکہ وہ ایمان ہے ہی نہیں جب ایمان ہے ہی نہیں تو اس کو ایمان کی حیثیت سے کس طرح تسلیم کیا جائے یہ اسی طرح سے جو عمل خیر کیا جا رہا ہے اس وقت چونکہ جب ایمان نہیں اس وقت کا ایم... تو اس وقت کے عمل کو عمل خیر بھی نہیں کہیں گے کیونکہ ایمان سے اس کا رشتہ نہیں جڑا ہے اس واسطے اس وقت کا عمل خیر کہ سورج کو الٹا دی... چلتا ہوا دیکھ کر کے مان لیا ہاں بھائی اب مان رہے ہیں اب ماننا کیا ماننا تو وہ غیب نہ رہا شہود ہو گیا یہ ہے وجہ اس کی اس کی حاصل کہنے کا یہ ہے فرمانے کا اس حدیث کا کیا ہے کہ بھئی ایک تو یہ کہ اس کا کیلنڈر نہیں بتلایا کہ کب ہوگا کبھی بھی ہو سکتا انسان جو ہے رات کو سیرا اور صبح کو اٹھ کے اس کو پتا چلے گا کہ سورج بجائے در سے نکلنے کا وہ تو مغرب سے نکل جایا کس کو معلوم ہے کہ کل کو ایسا ہونے جا رہا ہے اس لیے ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے ان کو گھما دی میاں وہ تو الٹا ہی پڑھ رہا ہے گھما دیں ان کو نماز وہاں جا کے پڑھ لیں یہ پڑھ لیں تو اس لیے فکر اس کی رہنی چاہیے ہر آن کہ کب ایسا ہو جائے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے اٹھے اور دوسرے دن جو ہے وہ سورج مغرب سے نکل آیا اور اس وقت کے ہمارے عمل جس کو ہم نے پوسٹ پون کیا ہوا ہے جس کو ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے کس کو معلوم کل اور پرسوں کا کرنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا اور جو کرے گا تو وہ معتبر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس واسطے جو آج جو ہمت ہے جو صلاحیت ہے کسی کام کے کرنے کی اس کو غنیمت سمجھنا اور اس کام کو آج ہی کا کام کو آج ہی کرنا چاہیے یہ ہے ایک سمجھدار انسان کی سمجھداری کا تقاضا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس مندان نفس ہو عامر الما بادل مئو الکیت جس کو آج کے عربی میں جا کر کوئس کوئس کرنے لگے القیس کے معنی یہ ہیں جو آدمی سمجھدار مند اور ہوشیار ہو وہ ہے الکیس تو آپ نے فرمایا کہ عقلمند اور ہوشیار سمجھدار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کو اس کا امتحان لیتا رہے اور اس, کو اس, پہ اس کی چیکنگ کرتا رہے من دانا نفسہ ہو دانا یوتین ہو کہ اصل تو آتے ہیں بدلہ دینے کے تو ظاہر ہے کہ بدلا دینے کا مطلب کیا ہوا کہ بہت ہوشیار ہے کسی بھی غلطی کو نظر انداز نہیں کر رہا ہے وہی تو بدلا دے گا اسی واسے مالکی یوم الدین اور کماتان یہ سارے لفظ ہوئیں ہیں تو مندانہ نفسوں کا مطلب کیا ہوا کسی وقت بھی اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑے بلکہ یہ کہ اس پر اس کی نظر گہری رہے کہاں یہ غلطی کر رہا ہے کہاں یہ صحیح کر رہا ہے اس کو سیلف چیکنگ جس کو کہتے ہیں انسان اپنا چیکنگ کرتا رہے اور یہ چیکنگ کس واسطے ہے عامر علی ماں بادل مؤت مرنے کے بعد کے واسطے جو کام کرنا ہے اس کو مرنے کے بعد کے لیے کرنا چاہیے کیا اس کا نقصان وہاں ہوگا کیا اس کا نفاس بالکل ٹھیک اسی طرح سے جیسے کساب کسان نے بیج ڈالا اس کو ہوشیار کسان وہ ہے کہ ہر وقت وہ مستحد رہے اپنے کھیت کے بارے میں اور بے فکر نہ ہو جائے تبھی اس کو کچھ مل سکے گا یہ نہیں کہ انہوں نے کہا اب تو چھ مہینے کے بعد آئے گی نا فصل جا کے سو جاؤ اب اس میں چاہے وہ بیل آگے چر گیا یا کسی کے بھینس آگے چر گئی تو اب وہ تو چھ مہینے بعد جا کے دیکھا اس کو کیا ملے گا اسی طرح سے کوئی بزنس مین دکان وکان سجا کر اور جا کر گھر میں سو جائے آرام سے کیا اس کو ملے گا اس کو ہر آن جو ہے اس بزنس مین کو دن جب تک کہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ اس وقت اس کا اس کی نظر اپنے کاروبار پر رہنی چاہیے وہی کچھ حاصل کر سکتا ہے اسی طرح سے یہ ہر انسان جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے اس کو زندگی جو ملی ہے یہ دراصل کیا بولتے ہیں اس کو پونجی کو کیا کہتے ہیں اس کو بزنس مین رسل مال کو پرنسپل ہے زندگی کیا ہے یہ پرنسپل ہے اس کے اور یہ ٹائم اس کے واسطے جو کچھ مل رہا ہے اسی میں اس کو نفع اٹھانا ہے عمل کے ذریعے سے تو اگر اس نے عمل کیا تو یہ اس کا پرنسپل اس کی پونجی جو ہے نفع دے گی اور اگر عمل نہیں کیا ظاہر ہے کہ پھر یہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بزنس مین ایک بزنس میں فیل ہو گیا اس کا الٹرنیٹ اس کو کچھ مل سکتا ہے تلافی ہو سکتی ہے اور ایسی تلافی ہو جائے کہ جو نقصان ہوا تھا وہ بھی آ... کئی گنا اور ملٹی پلائی کر کے نفع مل گیا اس کو لیکن یہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ اس کا جو حصہ ضائع ہو جاتا ہے وہ واپس آنے والا نہیں اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں تو اسی واسطے کسی بزرگ نے یہی کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہے کہ برف بیچنے والا جتنی جلدی بیچ ڈالے اپنے برف کو ہاتھ آ جائیں گے پیسے ذرا غفلت کی جو برف نکل گیا تو اس کا پھر برف تو بننے سے رہا ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ جو دن چلا گیا وہ واپس نہیں آتا تو انسان کو اسی طرح مسترد رہنا چاہیے ان حدیثوں کا حاصل لیے. حدثنا أبو وكر بن أبي شعب وزهير بن حرب قال حدثنا وكي دوسري سند وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعاً عن فضيل بن غزوان دوسري سند وحدثنا أبو قريب ومحمد بن العلا واللفز له قال أخبرنا ابن فضيل نبي نبي حازم نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ایمانالم تکن امرت من قبل او کسبت فی ایمانی فلو اور مغربی ابو رحیر رضی اللہ عنہ اس انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل پڑے گی یعنی ظاہر ہو جائے گی تو کسی بھی انسان کو اس وقت کا ایمان لانا نفع, نفع نہیں پہنچائے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوا ہے یا اس وقت اس نے کوئی اس سے پہلے اپنے ایمان کے ساتھ اس نے کوئی عمل خیر نہیں کیا تین چیزیں کیا ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا اور دجال اور داب الارض تو یہ تین چیزیں جب ظاہر ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ تین چیزیں ایک ہی قریبی وقت میں آئیں گی سورج کا نکلنا دجال کا ظہور داب الارض یہ تین داببل داببا کا مطلب چوپائے گئے اور زمین سے چوپایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے کہ نر اور مادہ کے ملنے سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ بھی ایک جانور نکل کر آئے گا ایسا نہیں زمین میں سے نکل کے آئے گا چٹان پھٹے گی زمین پھٹے گی اور اس میں سے وہ ایک جانور نکل کر آئے گا وہ جانور جو ہے وہ سب سے مختلف ہوگا اور تو اس جانور کے نکلنے کے بعد بھی یہ صورت ہوگی چونکہ سب سے مختلف ہوگا یہ پہچانا جائے گا کہ یہ جانور جو ہے عام جانوروں کی طرح نہیں تو اس وقت بھی اس وقت کا ایمان معتبر نہیں بن ایوب اسبن بن ابراہیم جمیان عن ابن علیہ قال ابن, حدثنا ابن علیہ قال حدثنا یونس عن ابراہیم ابن یزید تعیمی سمعوا فيما عالموا نبي نبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسول أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتقروا ساجدة ولا تزالوا كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجعوا فتسبحوا طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر سجده تنفلات تزال كذلك حتى يقال لها ارتقي ارجعي من حيث جئتي فترجع فترجع فتصبح طالعه مما طلعا ثم تجري الى حيث كان الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتقي اصبحي من مغربك فتصبح طالعه من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبل او کا سب ایمان یہ ہے غفاری رضی اللہ کی روایت کہ نبی قریب وسلم نے ایک دن فرمایا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے یہ سورج حرکت کر رہا ہے ہر دن نکلتا ہے معلومات چل رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی کا علم وہی وہ جانتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہاں جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ صورت جاری ہے یہاں تک کہ یہ اپنے اس ٹھکانے تک پہنچتا ہے جو عرش کے نیچے ہے وہاں یہ سجدہ کرتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا اٹھ اور واپس ہو جیدر کو تو آ, جیدر کو تو آیا ادھری کو چل فتر جاؤ تو واپس ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ ہوتا ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ اپنے مستقر جو ہے اس کا جو پہنچنے کی جگہ ہے وہاں پہنچتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک اس کو کہا جاتا ہے اٹھ اور واپس ہو اور نکل وہیں سے جہاں سے نکلتی چنا چنانچہ پھر وہ اپنے متلحے سے نکلے گا اسی طرح چلتا رہے گا اور لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کوئی اوپرپن نہیں محسوس ہوگا ان کو کوئی نئی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی حسب عادت ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس ٹھکانے پر ارشک نیچے پہنچے گا اور اس کو کہا جائے گا اٹھ اور اب نکل تک مغرب سے یہاں پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جس وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لائب ہوگا اور یہ پہلے سے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی عمر خیر نہیں کیا ہوگا یا آپ نے فرمایا یہ سجدہ کرنے کے جو معنی ہیں اور مستقر اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے معنی اس پہ بھی علماء نے کلام کیا اور جہاں تک محدثین کا تعلق ہے وہ تو ان کا بالکل سیدھا سیدھا حساب ہے وہ کی طرح سے وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہم کو غور و فکر کرنے کی اس کے مان اور مطلب کہ میں جانے کی جس طرح فرما دیا اسی طرح مان لو بات صحیح لیکن چونکہ اب لوگ جو عقل کے بندے ہیں اور جب تک ان کو سمجھاؤ نہیں تو سمجھ میں آتا نہیں اور جب سمجھ میں آتا نہیں تو وہ ایمان لانا بھی ان کے لیے مشکل ہے اور ایمانیات وہ چیزیں ہیں کہ ان میں شک اور ترد جو ہے ایک تو یہ کہ ہمارے یقین ہے ہماری عقل سے نہیں سمجھ پا رہی ہے لیکن یہ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے دوسرے بعض لوگ کیا ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ان کو ان کو اس طرح نہ سمجھا دیا جائے کہ وہ سمجھ سکے تو اس لیے علماء نے کوشش کی ہے کہ ایسے مسائل کا اگر کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہو جو قابل فہم ہو تو کر لی جائے اور پھر بھی یہ کہ ولہ آرہ صحیح علم اللہ کو ہے تو ایسے حضرات نے کوشش کی بعد نے کہا کہ یہ جس طرح سے سورج چل رہا ہے اور ہر دن وہ اس کا ایک ٹھکانہ جو ہے وہ بدلتا ہے مثلاً یہ کہ آ شمال کی طرف کو بڑھتا جاتا ہے چلتے چلتے اسی طرح جنوب کی طرف کو بڑھتا جاتا ہے چلتے چلتے لیکن ان شمال اور جنوب کے اس جو فاصلے ہیں ان کے بیچ میں جو اصل جس کو خط استفا کہا جائے گا ٹھیک وہ جگہ کہ جس کو سینٹر میں کہیں گے کہ بس یہ یہاں سے چل کر ادھر آتا ہے اور یہاں سے چل کر ادھر یہ جو ہے لائن یہ مستقر ہے اور جب یہاں پہنچتا ہے سورج تو یہی اس کے جگہ کو کہا گیا کہ یہ مستقر ہے اور ویسے تو ہر جگہ تحت العرشی ہے لیکن اس جگہ یہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ اپنی اجازت اس کو ملتی ہے کہ اب ابھی بھی اسی طرح چلتے رہو جس طرح تم چلتے رہے ہو تو یہ معنی بھی لیے گئے چنانچہ وہ چلتا رہتا ہے پھر ایک موقع پر اس کو آخر کو حکم ملتا ہے کہ اب اس طرح نہیں چلو گے اب اپنی چال بدل دو تو وہ مغرب سے نکلتا ہے ایک تو یہ لیا گیا اس کے معنی یہ ہو ہوگا کہ سال بھر میں ہمارے لحاظ سے سال بھر میں جب ایک دورہ پورا ہوتا ہے سورج کا جس طرح سے ہر مہینے ایک دورہ پورا ہوتا ہے چاند کا ایک سال میں ایک دورہ پورا ہوتا ہے سورج تو جب دورہ اس کا پورا ہو گیا تو وہی وہ اس کا وہ ٹھکانے تھکان پر پہنچنے کو کہا گیا کہ وہ تخراجی تک یہ ایسا ہے کہ جیسے ہر انسان کے ماں کے پیٹ میں جب وہ رہتا ہے تو یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر ہو ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہی اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کے لیے احکام نافذ ہو رہے ہیں لیکن جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتہ مقرر کر فرما دیتے ہیں اور ہر ایک مرحلے پر جو بظاہر ایک چالیس دن کا ہوتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کیا کروں ضائع کروں کو اس کو اور بڑھنے دوں تو جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو چالیس میں دن یہی ہے کہ ایک مرحلے پر وہ جو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے تو اس کا یہ ماننا نہیں کہ اللہ نے چالیس دن کے اندر ایک حکم دے دیا پھر اگلے چالیس دن میں ملے گا اور اس کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ علامیہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ایسا نہیں تو وہ ایک, ایک سسٹم ہے اس کو وہاں بتایا گیا ویسے تو اللہ کی نگرانی اور اللہ کا کی توجہ جو ہے وہ ہر آن ہے تو ٹھیک اسی طرح سے سورج کا بھی معاملہ ہے کہ یوں تو ہر لمحے اللہ کے حکم اس کو کے مطابق چل رہا ہے لیکن وہ سال میں ایک دورہ پورا ہونے پر وہ وہاں اس کو ضابطے میں پھر حکم ملتا ہے کہ تم کو کیسے کرنا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ایک ایک جگہ پہنچنا بھی مراد ہو سکتا ہے سال کے اندر پہنچنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت جب قیامت آئے تو وہاں اس کو جو حکم ملے گا وہ سجدہ کرنا اس کا مراد ہے تو کئی معنی اس کے لیے گئے ہیں اور سجدہ کرنے کے یہ معنی کے ساتھ جس طرح سے انسان سجدہ کرتا ہے پریشانی زمین پر رکھنا ظاہر ہے کہ ہر چیز کے سجے کے یہ معنی نہیں ہوں گے بلکہ یہ کہ اس کی خاص حالت کو اس کے حق میں سجدے سے تعبیر کیا گیا تو جس طرح کیونکہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے اس حالت کو حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا جتنا وہ سجدے میں ہوتا ظاہر ہے کہ یہ قرب جو ہے اس قرب سے مراد قرب ہے وہ تعلق حقیقی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بندہ جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ سے قریب ہی ہے خود نے اللہ سبحانہ و نے فرمایا من ہم <الْوَرِيد> تو اس کے رگی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں ہر وقت اب ایک طرف تو یہ فرمایا جا رہا کہ رگی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا سجدے کے حالت میں قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتا تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے وہ تو ہے وہ جو قرآن حکیم کے اساج میں فرمایا وہ اللہ کی اور بندے کی وہ حقیقی جو تعلق کی صورت ہے وہ بتائی گئی اور یہاں جو ہے وہ ایک یوں کہ یہ کہ ایک اعتباری حالت ہے کہ بندہ کھڑے ہونے کی حالت میں رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں ان مختلف حالتوں میں کس حالت میں جو ہے اس کا تعلق بندے کی نسبت سے اللہ سے جو ہے تعلق کس حالت میں زیادہ جوڑا ہے وہاں اس کو بتایا گیا اسی طرح سے یہ جو ہے صورت یوں تو اللہ کے نگرانی میں اور توجہ میں ہر وقت ہے لیکن کسی ایک موقع پر پہنچ کر کے وہ اس کی اس حالت کو سجدے سے تعبیر کیا جا رہا ہے حدسنا اسحاق ابن ابراہیم الحنزلی و لفظ قال کالا اخبارہ قال کال العامش انبی واحد اللہ نسور اللہ صلاح علیہ مال هو مسلم فاجر لکی اللہ و علیہ قدبان کچھ گڑبڑ ہوگی اس میں قال فدخل الأشعص بن قيس قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن فيي نزلت كان بيني وبين الرجلون أرض باليمن فقاسمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بيهنا فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال عمر مسلمين غضبان فنظرت ان الى ال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے ایک پکی قسم کھائی اور جبکہ وہ اس میں جھوٹا بھی ہے اور اس کا مقصد اس قسم سے کسی مسلمان کے مال کو اس سے لے لینا ہے اس کے حق کو ختم کرنا ہے تو اللہ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر غذبناک ہوں گے تو راوی کہتے ہیں ابو وائل کہ ارشد ابن قیس آئے اور کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کیا حدیث بیان کی ارشد ابن قیس نے کہا ابو وائل راوی سے تو ابو وائل نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے تو ارشد ابن قیس نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے صحیح حدیث بیان کی ہے کی کیونکہ یہ میرے ہی معاملے میں ایک آیت اتری تھی اور یہ واقعہ ہوا تھا میرے اور بات یہ تھی کہ میرے اور میرے ایک دوسرے شخص کے درمیان یمن کی ایک زمین کا جھگڑا تھا تو میں یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا وہ مدعی میں تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی وٹنس بینہ شہادت ہے تو میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی قسم ہوگی یعنی جو جس کے خلاف تم نے دعوی کیا ہے پھر اس پر قسم آئے گی تو میں نے کہا کہ تب تو وہ تو قسم کھا ہی لے گا آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ آدمی کوئی محتاط آدمی نہیں ہے اس لیے اس کو جھوٹی قسم کھا لینے میں کوئی وہ نہیں ہوگا کوئی تعمل نہیں ہوگا قسم کھا لے گا اور جب وہ قسم کھا لے گا اور آپ فیصلہ کر دیں گے اس کے مانا یہ تو یہ ہوگا کہ زمین تو پھر اس کو مل جائے گی تو یہ انہوں نے ارش ابن قیس نے جو مدعی تھے انہوں نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں جس شخص نے بھی پکی قسم کھائی اور جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کے مال کو سے اس کو محروم کر رہا ہو تو اور وہ اس میں جھوٹا بھی جی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر قزبناک ہوں گے تو اس پر یہ آیت اتری تھی کہ ان الدین اشترون اب احد اللہ امثبن قلیرہ خلاق ولاء محمد اللہ ولاء انصور الم القیامت علیہ سکیم و علام وضا العیم جس کے معنیٰ یہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے عہد اور اس کے ساتھ قسموں کو ایک تھوڑے سے مال کے بدلے میں خرید بیچ ڈالا یعنی مطلب جھوٹی قسم کھائی مال کی وجہ سے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ نہ ان کی طرف کو دیکھیں گے نہ ان سے کلام فرمائیں گے اور نہ ان کو اللہ پاک صاف بھی کریں گے بولوم عذاب العلیم ان, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ آئے تو آج بھی حدیثیں اسی واقعے سے متعلق ہیں اور فرق یہی ہے کہ اس میں جگہ بتائی ہے کہ وہ حضرموت کے یہ صاحب ہیں اور ایک آدمی قبیلہ کندہ کا ہے ان دونوں کا جھگڑا تھا تو یہ حضرموت کے یہ کیا بولتے ہیں یہ آشا سے اپنے قید ہوئے اور وہ دوسرا آدمی جو مدعا تھا وہ کندی ہوا کندا قبیلے کا تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اصول فقہ کا اور وہ یہ کہ جب اسلامی کورٹ میں کوئی بھی کیس آئے تو جو دعویٰ لے کر آیا ہے اس کے ذمہ تو وٹنس ہوں گے گواہ لانا ہوگا اور آگے کی حدیث میں دو گواہ کا لفظ بھی صاف ہے تو مال کے معاملات میں دو گواہ ہونے چاہیے اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے مدعا ہے ڈیفینڈنٹ جو ہے تو اس پر قسم آئے گی دونوں پر قسم نہیں آئے گی اس زمانے میں جو طریقہ چل گیا ہے وہ یہ کہ دونوں طرف سے گواہ چاہیے یا دونوں طرف سے قسم چاہیے بلکہ دونوں ہی باتیں رکھتے ہیں قسم بھی رکھتے ہیں اور دونوں طرف کی گواہیں بھی گواہیاں بھی اسلام میں یہ اس صورت نہیں ہے ایک طرف سے گواہ ہیں اور دوسری طرف قسم ہیں اگر گواہ آ تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم آئے گی اور اگر وہ قسم کھا لے تو پھر اس صورت میں فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا اب قسم جھوٹی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہوگا اللہ سبحانہ و اس کو معاف فرمانے والے نہیں ہیں حدثني ابو كريه محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد کال آرائی تعین قتل تو وہ ہوا نہ ابو حرین رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک کیسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال لے لینا چاہے آپ نے فرمایا تم اپنا مال اس کو مت دو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے جنگ کرے مجھے قتل کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے قتال کرو جنگ کرو معلوم ہوا کہ مال کے حفاظت کے لیے جنگ کرنا جا جائز ہے اس کا حق دیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے جب مال پر آنچ آ رہی ہے تو اپنے مال کو بچانے کے واسطے جنگ بھی کرنا ہے تو کرنے کا حق ہوگا تو انہوں نے پھر یوں کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا آپ نے فرمایا کہ تو پھر تو شہید ہوگا کیونکہ اپنے مال کی حفاظت م... کے وجہ سے قتل کیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اس جنگ کے اندر آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اس لیے کہ وہ, وہ ظالم ہے وہ مال لینے کے واسطے آیا تو اس کا قتل ہونا جو ہے وہ اس کو شہید بنائے گا نہیں لیکن تمہارا قتل ہونا تم کو شہید بنائے گا کہ اس لیے کہ تم اپنے مال کی حفاظت میں لڑ رہے تھے حدثنا شهبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاصحاب عن الحسن قال عاده بيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرض الذي مات فيه فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياتا ما حدثك ما حدثتك انی رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اللہ يوم يموت اللہ حرم اللہ ابن فروخ حسن سے ابو الحسن روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد ماقل ابن عسار مزنی کی مزاج پور سے کے لیے آئے اور اس بیماری میں کہ جس میں ان کا انتقال ہوا ماقل ابن اظار کا تو ماقل نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بتلاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اگر مجھے یہ خیال ہوتا اور یہ بات معلوم ہوتی کہ میری ابھی زندگی باقی ہے تو پھر میں یہ حدیث نہ بیان کرتا مطلب یہ کہ میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو میرے پاس ہے وہ میرے ساتھ ہی چلی جائے اب میں اس کو سنا دینا چاہتا ہوں تو میں پہلے حدیث پڑھ دوں پھر بتاؤں کہ انہوں نے یہ لفظوں کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ سبحانہ وہ تعالی لوگوں کا ذمہ دار بنائے یعنی اس کو عمارت سپورت کریں حکومت دیں یہ سرعی ہلہ ہو رہی تو جس دن بھی اس کی موت آئے گی اور اس حالت میں کہ وہ اللہ کی رعیت میں دھوکے کے پٹی سے کام کرتا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے یہ اصل میں یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ اس دور میں معلوم ہوتی ہے آگے کی حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جس زمانے میں فتنے خوب اٹھ گئے تھے مسلمانوں میں اور حکومت پر ایسے افراد آ گئے تھے کہ جو جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نہیں تھا بعض ان کے ساتھ تھے تو بعض ان کے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ان کے خلاف تھے اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے تو اب تک اس لیے نہیں بیان کی تھی کہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور اب جب کہ مرنے کے وقت قریب آ گیا تو پھر یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے نہیں بتلایا تو یہ حدیث میرے ساتھ چلی جائے گی یہی صحابہ کا کمال تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھلایا ہے کہ مسائل کو ایسی حالت میں یا ایسے لوگوں پر نہ, نہ ان کو بتلایا جائے جو جو اس کا غلط مطلب لیں اور اس سے فتنے پیدا ہو جائیں اس سے آپ نے روکا ہے اس بات سے تو یہ روکے ہوئے تھے اس حدیث کو نہیں سنا رہے تھے مگر قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جن کے جو حق کو چھپاتے ہیں تو حق بات جو ہے وہ لوگوں کو بتلا دینی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس میں قرآن شریف کی آیتیں اور احادیث وہ سب آ جاتی ہیں ان اللّی نے سمون اللہ عمران کتابی یہ اس طرح کے الفاظ ہیں تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کا علم جس کے پاس ہے اس کا چھپانا غلط ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا اس علم کا ضروری ہے اس لیے یہ ہوا کہ مرنے کے وقت قریب آ گیا تو میرے ساتھ ہی اگر حدیث چلی گئی تو میں اس قرآن آیت کے خلاف میرا عمل ہوگا اور اللہ مجھ سے معذہ فرمائیں گے اس لیے میں اس وقت اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں وحدثنا ابو غسانسمعی محمد ابن مسنا وصاق ابن ابراہیم کال اسنا و قال حدثنا معاذ بن حشام قال حدسنی ابی القاد ابلی أن... لنی الل... تو جو حدیث آئی ہے اس... اس... اس... اسی واقع سے متعلق یہ حدیث جو ہے اس میں زیادہ وضاحت ہے تو جو بات میں نے بتلائی وہ اس حدیث میں موجود ہے کہ ماقل ابن نے یہ کہ عیادت کو بیت اللہ ابن زیاد آئے ان کی بیماری میں تو ماقل نے کہا کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ اگر میں موت کے اس بیماری میں نہ ہوتا نرغے میں نہ ہوتا تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا تو میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہوگا اور پھر اس نے ان کے واسطے کوئی جدوجہد نہ کی ہوگی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی خیر خواہ نہ کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے ان مسلمانوں کے ساتھ تو اس لیے امیر اور حاکم مسلمانوں کے معاملے میں ہمدرد اور بہی خواہ ہونا چاہیے اور ان کے فلاہ اور بہبود کے لئے اس کو محنت اور جد جد کرنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ بڑا خطرناک ہے حدثنا ابو بکر بن ابی سیب قال حدثنا ابو معاویہ و وکی و حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن زید بن باب عن حزیفہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیتو احدہما وانا انتظروا الاخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أسرها مثل الوقت مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أسرها مثل مجل كجمر دحرجت فدحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء ثم أقض حصا فدحرجه على رجليه فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمان حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجرده ما أظرفه ما آقله وما في قلبه مسقال حبة من قردل من إيماني فران <وَفْلَانًا> ح جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے نبي کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بہت سی باتیں وہ بتلائی تھیں کہ جو جن کو اسرار اور رموز کہا جاتا ہے یعنی عام لوگوں کو باتیں معلوم نہیں تھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں سنائی تھی تو میں ان میں سے ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دوسرے کا مجھے انتظار ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث تو یہ فرمائی تھی امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اترے گی پھر قرآن اترے گا اور پھر قرآن اترا اور یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور سنت کا بھی علم حاصل کیا تمارو ہوا کہ یہ امانت جو ہے یہ ایک وصف ہے جب امانت دل میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن شریف کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں سنت کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دل کی کیفیت ہے اس کو امانت کہا گیا تو پھر آپ نے ہم سے حدیث بیان کی رفع امانہ کی کہ امانت اٹھ جائے گی تو انہوں نے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص سوئے گا اور اس سونے کے دوران ہی اس کے دل سے وامانت اٹھ جائے گی تو اس کا اثر اس کے دل میں ایسا ہوگا کہ جیسے ایک وقت وقت کہتے ہیں بدن کے اوپر ایسا دھبا آ جائے ایسی کوئی چیز اٹھائے اٹھا کہ جو اس کا رنگ بدن کے رنگ کے مطابق نہ ہو جس کو آپ تل کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں مسہ ہو یا کوئی اور اس طرح کا تو اس کا رنگ بدن کے رنگ کے جیسا نہیں ہے تو اس کو یعنی کپڑے کے اوپر دھبا آ جائے کسی بھی کاغذ کے اوپر دبا آ جائے جو دھبا آئے گا اس کو وقت کہتے ہیں تو اس کا رنگ جو ہے وہ پورے کاغذ کے جیسا نہیں ہے پورے بدن کے جیسا نہیں ہے پورے کپڑے کے جیسا نہیں مختلف ہے یہ ہے وقت تو وقت کے وقت کرا جائے گا مطلب کیا ہوا کہ جیسے وہاں جو اصل رنگ تھا امانت کا وہ تو باقی نہیں رہا لیکن تھوڑا سا اس کا اثر ہے مطلب جیسے سفید کے اوپر کوئی میل آ جائے سفید کلر کے اوپر تو سفیدی خالص نہیں رہتی مگر یہ کہ وہ پورے طور پر کالا بھی نہیں ہوتا یہ ہے وہ وقت تو جب امانت اٹھے گی تو معلوم ہوا کہ ایک ہلکا سا دھبا رہ جائے گا امانت کا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا پھر وہ سوئے گا یہ مطلب ٹائم گزر جائے گا تھوڑا اور تو اس کے دل سے امانت جو ہے اس طرح سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا اثر ایسے باقی رہ جائے گا جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے پیر کے اوپر کوئی انگارا گر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ انگارا گرنے سے اس میں وہ جو کیا ہوتا ہے پھوکا پڑ جاتا ہے چھالا چھالا پڑ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھاوا تو ہے معلوم ہو رہا کہ خوب پھول گیا لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا ہوائی ہوا ہوتی یہ آپ نے فرمایا تو اس کے بعد ایک کنکری لے کر اپنے پیر پر پھینکی اس طرح سے جیسے یہ میں نے پیر پہ کنکری پھینک دی اس طرح سے وہ انگارا اگر گر جائے تو اس سے جو ہے وہ چھالا پڑ جائے گا تو یہ, یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ میں نے یہ حالت دیکھی تھی کہ لوگ جس وقت امانت تھی لوگوں کے اندر تو ہر شخص جو ہے وہ امانت ادا کرنا چاہتا تھا یعنی جو امیر ہے وہ بھی امانت ادا کر رہا ہے حکام ہے وہ بھی امین ہے اور جو ریت کے لوگ ہیں وہ بھی امین ہے اس ایک ایک یہ دور آیا تھا اس کے بعد پھر جو آیا سورت مانتے ہیں کہ پھر امانت کوئی بھی ادا کرنے والا نہ رہا یہاں تک کہ یہ صورت ہو گئی کہ صاحب یہ کہا جاتا تھا کہ فلانے قبیلے کے اندر فلانے خاندان کے اندر یہ فلانے شہر میں ایک شخص امانت والا ہے بڑا دیندار ہے بہت ہی امانت والا ہے حتوخار الرجول ایسا ہوگا حتوخار رجل یہاں تک کہ اس آدمی کے لیے کہا جائے گا صاحب کتنا معقول ہے کتنا عقل مند ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں لوگ خوب تعریف کریں گے حالانکہ اس کے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہوگا حالانکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کا ماننا کیا ہو گیا کہ امانت اس طرح سے اٹھ گئی ہے کہ امانت نہ کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ اصل جو چیز قابل تعریف تو اٹھ چکی تو اس پر عزرت حضاصہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تو ہمارے اوپر ایسا آ چکا ہے مجھے کوئی اس بات کی فکر نہیں تھی میں کس سے بیعت کروں ہر آدمی مجھے حقدار معلوم ہوتا تھا کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ میرا دین مجھے لوٹا دے گا اگر نصرانی بھی ہے یہودی بھی ہے تو بھی کم سے کم وہ میرا حق تو مجھے دے گا یعنی امانت اس طرح عام تھی لوگوں کے اندر لیکن آج جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ میں بس فلاں اور فلاں ہی سے بیعت کر سکتا ہوں اور کسی سے نہیں کر سکتا مطلب حالات بدل گئے یہ تو رضی اللہ علیہ کو فرمانا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اب ہم جس زمانے میں ہیں اگر اس کو ہم اس وقت سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو پھر تو وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے قبر میں سے اور وہ ہمیں دیکھے تو ہمیں کافر کہہ دے سب کو اور ہمیں اسے دیوانہ امام غزاری نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو اردو اردو لینگویج اردو لینگویج تو امام غزالی کا یہ فرما نقل کیا تھا کہ اگر صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر اب آ جائے تو وہ ہم سب کو کافر کہے ہماری حالت دیکھ کر کے کہ ان کے نزدیک ہم مومنی نہ قرار پائیں اور ہم اسے دیوانہ کہیں انہیں صحابی کو تو نانوی فرماتے تھے کہ انہوں نے تو یوں فرمایا اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر امام غزالی قبر میں سے نکل کے آ جائیں تو وہ ہمیں کافر کہیں اور ہم کو دیوانہ کہیں تو یہ حالات کا اتنا بڑا فرق ہے تو امانت واقعی اٹھ گئی جس کی وجہ سے ایک آہ... اے... اے... اے... تھوڑے سے فائدہ ہو یا بڑا فائدہ ہو آدمی کو بدیانتی کرنے میں ذرا آڑ نہیں ہوتا اور اسی واضح دین سے دور ہے کیونکہ دین جو ہے وہ مستقل ایک آ... مجسم امانت ہے بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استم فرقا فرجعت زملوني زملوني فدسروني فعنزر الله تعالى يا أيها المدسر قم فعنزر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجل فهجر وهي الأوسان قال ثم تتابع الوحي ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ تذکرہ کر رہے تھے جو وحی کا جو فطرۃ الوحی جو زمانہ کہلاتا ہے فطرہ کے معنی بڑے تو اسے نہیں بلکہ فترہ کے معنی آتے ہیں ایک طرح کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں پاز کے بیچ میں ایک وقفہ آ جائے تو اس کو فترہ کہتے ہیں تو جیسے فترہ کا زمانہ وہ اس کو بھی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ ہے کیونکہ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تو ایسے ہی جب وہی کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا تو اس کے بعد رک گیا اور ایک اچھی خاصا وقت گزرا تو اس وقت کو فطرۃ الوحی کہتے ہیں تو بیچ میں جو روک آ گئی تھی وحی کے اترنے میں تو وہ کہتے آپ نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا تو میں نے سنا ایک آواز کو آسمان سے تو آواز جیسی مجھے آئی تو میں نے سر اٹھایا میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ جو حیرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے افق کو چھایا ہوا تھا اور مطلب یہ کہ جیسے پورا آسمان چھپ گیا ویسی صورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ در کی وجہ سے میں سہم گیا اس حالت کو دیکھ کر کیونکہ جو فرشتہ ہیں وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں ہیں تو اصلی حالت میں ہیں تو پورا یہ ہوا کہ آسمان چھپ گیا ایک اور روایت میں کہ چھ سو پر ان کے تھے تو, تو میں وہاں سے واپس ہو گیا میں چل رہا تھا تو میں الٹا واپس ہوا اور گھر پہنچ کے میں نے کہا کہ مجھے اڑھاؤ مجھے اڑاؤ تو فدسرونی انہوں نے مجھے کمبل یہ چادر اڑھا دی اس وقت وہی آئی اور یہ یا فقبر فطاہر سیاح فتح اس میں اسی حالت جو حالت آپ کی اس وقت تھی کہ آپ چادر یا کمبل اوڑے ہوئے تھے اس کو لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو اسی سے خطاب ہوا اے لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ اور ڈرا لوگوں کو اپ اپنے رب کے نام سے اور اپنے رب کا کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر اور اسی طرح سے گندگی کو دور کر وہ گندگی سے مراد وہی السان اس سے ہے بت پرستی تو اس کو دور کریے اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جا آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ کنٹینیو ہو گیا تو بیچ میں یہ وہی رک گئی تھی کچھ عرصے کے لیے جس سے آپ کو یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہی کا سلسلہ رک گیا ہے اب اس خیال سے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ظاہر ہے کہ وہ پریشانی ہونی تھی تو آپ سخت پریشان ہوتے تھے کہ اس کے بعد پھر یہ صورت ہوئی قرآن شریف میں اس کو اس مسئلے کو کھول دیا گیا کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں اور جو بوجھ تھا وحی کے اترنے کا ایک تو یہ کہ وہ بوجھ تھوڑا ہلکا ہو دوسرے یہ کہ آپ کی طبیعت میں بھی ایک طلب پیدا ہو جائے طلب کے بعد کوئی چیز ملتی ہے اگرچہ اس میں بوجھ اور شدت کیوں نہ ہو لیکن آدمی اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے کیونکہ شوق کے بعد طلب کے بعد آئی مقصد تھا وحدس محمد ابن الرافسن زہیر ابن حرف کال حد بن مسلم کالحدن الزائی کالا سمیت و یاحیہ یقول ابا سلم ایقران انزل قبلو قالیہ المدثر فقول او اقرا فقال صالت ابن عبداللہ القرآن انزل قبل قالیہ المدثر فقلت تو اوقرا قال جابر احدس محدث السلم قال جاور تو بحرا شاہرن فلم ماقد جواری نزل تو بتن الوادی فنودیت فنگر تو امامی وخلفی وان امین وان شمالی فلم ارا ثم منویت على على فتحث میں تھوڑی اور تفصیل ہے, اس میں ہے کہ یاہیا امام اوزائی کہتے ہیں کہ میں نے یاحیا سے سنا یاہی ابن سعید سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلما سے یہ بھی تابعی ہیں ان سے میں نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں سب سے پہلے کیا چیز اتری تو انہوں نے کہا کہ آئی المدثر میں نے کہا کہ یہ اقرا کیونکہ مشہور تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے جو وہی آئی تھی وہ اقرا بھی اس میں ربدی خلق آئی تھی جیسا کہ پہلے حدیث پچھلے ہفتے آ چکی ہے اس لیے انہوں نے سوال کیا ابو سلمہ سے یحییٰ نے کہ سب سے پہلے کون سی آئے آیت اتری یا حصہ اترا انہوں نے کہا یا مدثر تو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے کہا کہ یاہی المدثر یا اقرا تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن شریف کا کون سا حصہ پہلے اترا تو انہوں نے کہا یا مدثر میں نے کہا کہ وہ یا اقرا تو جابر نے کہا کہ میں تو تم کو وہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہیرا میں جو غار ہیرا ہے ایک مہینے میں اس میں ٹھہرا ہوا تھا جاور تو جاور تو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جم کر ٹھہر جانا اسی سے مجاور کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو کسی جگہ جم جائے ٹھہر جائے اور وہاں سے نہیں ہٹے اس کو مجاور کہتے ہیں تو میں نے ایک مہینہ غار ہرا میں میں ٹھہرا رہا جب میرا ٹھہرنا وہاں پورا ہو گیا وہ مدت پوری ہو گئی تو میں اتر کے آیا اور میں ویلی کے اندر جو پہاڑ کے نیچے دامن میں میں چل رہا تھا تو مجھے آواز دی گئی یا محمد یا یا رسول اللہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا اپنے پیچھے کو دیکھا اپنے دائیں دیکھا اپنے بائیں دیکھا مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا تو پھر مجھے آواز دی گئی پھر میں نے دیکھا پھر مجھے کوئی نہ ملا پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے اوپر سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ایک عرش کے اوپر تخت کے اوپر ہے تخت کے اوپر ہوا میں تو وہاں تو لفظ کرسی ہے یا ارس کا لفظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کُرسی بھی بعض دفعہ ایک تخت کی طرح کی کرسیاں ہوتی ہیں جو بھی شکل لہی ہوگی اس لیے ایک جگہ کا لفظ ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ کرسی کا ہے یعنی چبری علیہ السلام تو وہ جو ہیں وہ ایک تخت پر یا کرسی پر ہیں تو مجھے ایک کپ کبھی آ ان کو دیکھ کر میں خدیجہ کے پاس آیا میں نے کہا کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ انہوں نے مجھے اڑھایا بھی اور میرے اوپر پانی بھی چھڑکا جیسے کوئی آدمی ایک بے ہوش سا ہو جاتا ہے تو پانی چھڑکتے ہیں تاکہ اس کو اطمینان ہو سکون ہو اور ہو شاداہ اس وقت اللہ تعالی نے یہ ایت اتاری یا ای المدثر قم فأنذر ربك فصيا بقطہ ور ربك فكبر وصيا بقطہ تو ہانہ کے ایسی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا ای المدثر پہلی صورت نہیں اتری پہلے نہیں اتری ہے بلکہ یوں کہا جائے گا کہ جو فترہ کا زمانہ ہے اس کے بعد سب سے پہلے وہی جو ہے یا مدسر کی اتری ہے کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو جبریل علیہ السلام کو تو اور پہلی روایت میں کہ وہی فرشتہ ہے کہ جو وہاں میں آ چکا تھا تو اس واسطے سب سے پہلی وہی تو اقرای کی اتری ہے اور فترہ کے بعد سب سے پہلے یایور مدثر کو اتری ہے یہی ہے دونوں میں میل کی صورت اگرچہ یہ قول بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اتری ہے مگر اس کو رد کر دیا ہے تمام غلماء نے کہ یہ بالکل صحیح قول نہیں ہے یہاں تک تو وحی کا مسئلہ آیا کس طرح سے وحی اتری اور کون سے پہلے وحی اتری اور سترہ کے بعد کون سی پہلے وحی اتری یہ تفصیل آ گئی اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اسرا کا ذکر آتا ہے حدثنا شیبان ابن الفروخ قال حدثنا حمد بن سلم قال کال عن انس ابنسنا ان صابت ان رسول اب ادو تبیر حدیث اتنی لمبی چل رہی ہے کہ میں پوری تلاوت کروں گا تو دے لگی پڑھتا بھی جاتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں وو فوق بغلی مالک جو روایت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ یا تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا ہے جیسا کہ معلوم بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اور آگے ایک اور روایت آتی ہے جس سے اناسبن مالک اور ایک اور صحابی سے اس کو روایت کرتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ انصن مالک تو مدینے میں تھے انصاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نمورہ میں تشریف لائے تو ان کی عمر دس سال کی تھی تو اس واقعہ ان کو کیا خود سے معلوم ہوگا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا مگر صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے آپ نے مدینے میں پہنچ کر کے یہ واقعہ جو مکے میں پیش آیا تھا مہراج کا یہ آپ نے وہاں سنایا ہے کالا اوتی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بوراخ لائی گئی وہ ایک چوپایا جانور ہے سفید رنگ کا لمبا بڑا تو کوئی اتنا کہ وہ گدھے سے ذرا بڑا ہے اور کچر سے جو ہے وہ چھوٹا ہے تم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بڑا اس کا ہوگا لمبا اور چوڑا وہ جانور اپنے پاؤں کو اتنی دور پر دوڑتے ہوئے رکھتا ہے جتنی دور تک نظر جا سکتی ہے اندم منتہا ترفی ہی ترفی ہی میں ہی کی زمین جو ہے پروناؤن اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ, اس یہ کس کی نظر ہو سکتا ہے کہ جہاں تک اس جانور کی نظر پہنچ سکتی ہو وہیں اس کا اس کی ٹاپ اور اس کا قدم رکھا جاتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا سکتی تھی وہیں اس, اس کی ٹاپ پڑتی تھی تو کالا فرقیبدس کالا فربت قطل امبیا آپ نے فرمایا کہ میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچا میں اور میں نے اس جانور کو اسی سراخ میں میں نے باندھا جس سراخ میں امبیال مسلاط وسلام بھی اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے تو دروازہ جو ہوتا تھا بیت المقدس کا اس دروازے کے پاس کوئی کڑا جو بھی تھا حلقہ اس کڑے میں اس کو آپ نے وہیں باندھ دیا تاکہ وہ وہیں جمع رہا ہے اور آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے فرماتے ہیں سمت دخلت المسجدہ فيه میں مسجد میں داخل ہوا بیت المقدس میں اور میں نے اس کے اندر دو رکت نماز پڑھی انخت علیہ السلام اختر فطرتا آج فرماتے ہیں کہ پھر میں دو رکعت نماز پڑھ کے نکلا تو جبریل میرے پاس ایک برتن لے کر آئے جس میں شراب تھی اور دوسرا برتن جس میں دودھ تھا یعنی میرے مجھے میرے سامنے پیش کیا کہ میں ان میں سے لے لوں اور میں اس کو پیوں تو میں نے دودھ والا برتن لے لیا شراب والا برتن اس کو مطلب یہ چھوڑ دیا تو حضرت جبریل نے فرمایا عرض کیا اخترت الفطرہ فطرا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے کیونکہ شراب کو چھوڑنا اور دودھ کو لینا یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ فطرت ہے کیوں اس واسطے کہ دودھ تو مفید ہے جزو بدن بنتا ہے غذا ہے اور صالح غذا ہے بہت اچھی غذا ہے اس سے بنتی اور جہاں تک شراب کا تعلق ہے اس سے تو انسان کے بدن کے اندر جو ہے وہ نظامی درم برم ہو جاتا ہے عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے خون میں حیجان پیدا ہوتا ہے تو اس واسطے وہ فطرت کے خلاف ہے دودھ جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے تو آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا کہ مانا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ ایک ہے اور فطرت کے مطابق آپ کی طبیعت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے دین جو ہوگا وہ بھی فطرت کے مطابق ہوگا سم ماجا بنا الاسما جبریل فقیل من انت کالہ جبریل قلعہ کالا محمد قیلہ وقت بہ سیل کال قطب کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ہم کو آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو وہاں پہنچ کر کے جبریل نے کھلوایا دروازہ آسمان میں اندر جانے کا راستہ جو بھی تھا تو انہوں نے وہ کھلوایا جو بھی کھلوانے کی صورت ہو تو ادھر کہا گیا کون ہیں آپ جو یوں کہ یہ کہ دروازے کے پیچھے جو بھی تھا فرشتہ اس نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا جبریل اس سے ایک بات یہ بھی ادب سامنے آتا ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کے جب کٹکھٹائے اور آواز دیں یا بل بجائیں اور وہ پوچھ اندر سے کون تو وہاں کے جواب میں کہ میں یہ غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے میں کہنے کا کیا مطلب نام بتاؤ کون ہے تو اپنا نام جبریل نہیں ہونی کہا میں آنا بلکہ کہا جبریل تو اپنا نام بتانا چاہیے اسی لیے ایک ایک موقع پر مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے جو اس وقت کی بات ہے جب پردہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ایک شخص حاضر ہوئے آپ کے دروازے پر اور انہوں نے آواز خٹ یا آواز دی آپ نے اندر سے پوچھا کون تو انہوں نے جواب دیا میں آپ کو بڑی ناگواری ہوئی اور آپ اٹھے اور آپ نے دروازہ کھولا تو میں میں آپ نے اس کی آواز کو بار بار دہرایا غصے کی حالت میں تو اس سے ناغواری ظاہر ہوئی آپ کی یہ کیا طریقہ ہے کہ میں اور میں میں سے کیسے سمجھ میں آئے گا کوئی نام بتانا چاہیے تھا تو جبریل نے اپنا نام بتایا کہا گیا کون ہے آپ جبریل نے کہا جبریل تو وہاں سے کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ادھر سے کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا تم کو یہ کہ ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تو جبریل نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دیا گیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں تھا آسمانوں میں بلکہ دراصل اس سے ایک نظام کی مضبوطی معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو اپنی ڈیوٹی پر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح صحیح انجام دے رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مجھے پہلے سے معلوم تھا لہٰذا استقبال ہونا الگ چیز ہے انتظامات ہونا الگ چیز ہے لیکن <تصفح> یہ نظم جو ہے اور کہیے ایڈمنسٹریشن جس کو کہتے ہیں وہ پورے طور پر ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور آپ نے مجھے خوش آمدید کہا ویلکم رہ بھی اور میرے لیے دعائے خیر کی آدم علیہ السلام نے اس سے معلوم ہُوا کہ کسی جب کوئی آدمی کسی جگہ پہنچے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کو اس کا ویلکم ہونا چاہیے خوش آمدید کہے جانا چاہیے اس کا استقبال ہو اور اس کے لیے اچھے الفاظ جو ہے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جزاخیر دے کہ آپ آگے اللہ عمر میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ کرے کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ جس سے اس اس کو خوشی ہو دعا دینی چاہیے سم ما اعلیٰ فسط تحا علیہ السلام فقیل قالہ جبری قیل ما قال محمد قیل وقت کالس قالہ ففتح فیضا عیسیٰ ابن مریم ویاح ابن فرحب آپ فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے آسمان کی طرف ہم چڑھائے گئے تو جبریل نے وہاں بھی دروازہ کھلوایا تو وہاں بھی یہی ہُوا کہ کہا گیا کون کہا کہا تو جبریل نے کہا کہ جبریل پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں وہاں جا کر کن کو دیکھا کہ دو جو خالہ ذات بھائی ہیں عیسی ابن مریم اور یاحیہ ابن زکریہ علیہ السلام وہ دونوں موجود ہیں یہ خالہ ذات بھائی تھے تو حضرت ذکریہ علیہ السلاۃ والسلام کی شادی جو ہوئی تو ان کی جن سے شادی ہوئی تھی ان کے بہن کے یہ بیٹے ہیں یوں کہ بیٹی ہوئی حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے ہوئے ہیں حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح ذات یہ بھائی ہوئے ہیں تو ان دونوں نے بھی خوش دیت کہا اور دونوں نے میرے لیے دعائیں خیر کی خیرے تیسرے آسمان کی طرف ہم کو لے جایا گیا تو جبریل نے وہاں بھی کھلوایا دروازہ اور راستہ کھلوانا چاہا تو کہا گیا کون ہے تم کون ہیں آپ تو جبریل نے کہا جبریل تو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون کہ انہوں محمد پھر کہا گیا کہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا جبریل نے کہا کہ ہاں مجھ ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو دروازہ کھول دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان کو حسن کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے شتر الحسن تو دو مطلب یہ ہے کہ یوں خوبصورتی اور بصورتی دنیا میں ہوتی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو غیر معمولی حسن عطا کیا گیا تھا اس لیے کہا حسن کا ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا انہوں نے آپ کی فرماتے ہیں کہ میری میرا خیر مقدم کیا اور میرے لیے دعا خیر کی سم مہاراج اپنا رابعہ جبریل علیہ السلام قلعہ منہازہ کال جبریل قلعہ عما قال محمد پھر چوتھے آسمان کی طرف ہم کو لے جایا گیا تو جبریل نے وہاں بھی کھلوایا اور وہاں بھی یہی ہوا کہ کہا گیا کون ہیں آپ تو کہا جبریل کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو آ جبریل نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو وہاں ادریس صلی اللہ علیہ وسلم سلام موجود ہیں انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے لیے دعائیں خیر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہوا ہے ورفا مکانا مکان تو ادریس علیہ السلام بڑے بلند مرتبہ ہیں تو اللہ نے ان کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے تو اس لیے آسمان پر موجود ہیں سب مہاراج اپنا خامصہ فصطف جبریل فقیل منہازا کالہ جبریل قیل کالا محمد قیل وقت بو سیل قالق بہ س فیضا ان بہار صلی اللہ علیہ وسلم فرحبہ ابنسما تو اس کے بعد پانچویں آسمان کی طرف چڑھے تم آبی جبریل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا کہ کون ہے آپ تو کہا جبریل تو کہا گیا کہ کون ہے آپ کے ساتھ انہوں نے کہا, کہا کہ محمد کہا گیا کہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو ہمارے لیے کھولا گیا دروازہ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہارون صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے جو ہے میرا استقبال کیا اور میرے لیے دعا خیر کی سم مہاراجہ بنا الاسما سادی جبریل قلعہ منہادہ کالہ جبریل قلعہ ماں کالہ محمد قلعہ وقت بوئس علیہ کال قطد بوئس علیہ فتح النا فیضا ان بیمو صاحب صلی اللہ وسلم فرحب ود علی بخیر اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف بھی وہی صورت ہوئی کہ سوال اور جواب ہوا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ موسا علیہ السلام موجود ہیں انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اور جبریل خیر کی کال جبریل, جبریل قیل اما کالا محمد قیل وقت بوسہ علیہ کال بو اقتدائی علیہ ففتح النا فیض انب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مسنی طلور وہ اضا ہو سبون الف سبون الف ملک <إِلَيه> اس کے بعد آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور وہی سوال اور جواب ہوئے اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور اپنی کمر کو بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اپنی کمر کی تو بیت المامور وہ و آسمان پر ویسی ہی جگہ ہے جیسے زمین کے اوپر ایک آبت اللہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس بیت المامور میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر وہ لوٹ کر ادھر نہیں آتے کیونکہ اس کے دوسرے دن پھر ستر ہزار آنے تیسرے دن پھر نیا ستر ہزار آنے یہی سلسلہ تعابت چلتا رہے گا جو ایک دفعہ وہاں آ چکا وہ دوبارہ آنے اس کو وہاں نصیب نہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح سے کہبت الارض دنیا میں ہے تو آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ زمین پر جو کعبہ ہے وہ انسانوں کے واسطے وہاں یہ نہیں رکھا گیا کہ صاحب جو ایک دفعہ آ گیا وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا یہ تو ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن یہ کہ اگر بار بار بھی کوئی جانا چاہے تو پابندی کوئی نہیں اللہ میاں کی طرف سے لیکن آسمانوں پر جو کعبہ ہے اس میں یہ ہے کہ دوبارہ وہ فرشتے نہیں آ پاتے تو یہ اللہ کی انسانوں پر کتنی بڑی مہربانی اور کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ برکات ان کو حاصل ہوتی رہیں۔ ثم ذهب بي الى الصدره المنتهى فيذا ورقع كاذان الفيلتي واذا ثمر واقلقل قال فلما غشى من امر الله ما غشى تغيرت سما احد من خلق الله يستطيع ان يناتها من حسنها اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا سترت المنتہا کے پاس سترا بیری کا درخت المنتہا بالکل آخر اس المنتہا اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہی وہ یوں کہ یہ چیک پوسٹ ہے کہ جو کچھ نیچے سے زمین سے اور نیچے کے آسمانوں سے کوئی چیز جاتی ہے لوگوں کے اعمال ہیں لوگوں کی روحیں ہیں فرشتوں کا جانا ہے تو نیچے سے جانے والی چیز وہاں جا کر رک جاتی اور اوپر سے اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ صرف وہاں اس پر آتے ہیں اور وہاں سے پھر جہاں سے متعلق ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ایک طرح کا یہ ایک پوسٹ ہے وہ اس لیے المنتہا اس کو کہا گیا آگ نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اتنے بڑے بڑے اور اس کے پھل جو ہیں بیر وہ ایسے ہیں جیسے مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو دو دو گھڑوں تین تین گھڑوں کے برابر تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی حکم اس کو اس کے اوپر آ کے چھاتا ہے تو پھر اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اللہ کے مخلوق میں کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کے اس وقت کے حسن کو بیان کر سکے جو حسن کی حالت اس درف کے اوپر ہو جاتی ہے انوار اور برکات جو ہیں اس کا جو رنگ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے اترتے وقت وہاں چنانچہ فاوحا الیہ اوہیا فرز علی یا خمسین فی کلی ولی لطین چنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ میرے, پاس میرے اوپر بھی وہی کی گئی جو کچھ وہی اور ہونی تھی اور میرے اوپر پچاس نمازیں فرض کی گئیں ہر دن اور رات کے اندر پچاس نمازیں فرضل تو مو صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آپ تشریف لائے ساتویں آسمان اور وہاں سے آگے چھٹے آسمان پہ تو موسا علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی موسا علیہ السلام جانتے تھے جب بلائے گئے ہیں تو کچھ بھی تو ملے گا وہاں سے تو پوچھا کیا فرض ہوا ہے آ, کیا فرض کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری امت پر تو میں نے کہا پچاس نمازیں تو عرت مسا علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی طرف واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کے اس میں تخفیف کی درخواست کرو اس میں اس کو گھٹایا جائے پچاس نمازوں کو کم کیا جائے اس واسطے کہ آپ کی امت اس کام کی طاقت نہیں رکھتی تو اور انہوں نے کہا کہ فی النی قدنی اسرائی ان وقبر میں نے بنی اسرائیل کو خوب آزمایا میں باخبر ہوں اس بات سے کہ پچاس نمازیں پڑھنی نہیں پڑھی نہیں جائیں گی تو آپ نے فرمایا فرجا تولا ربی فقول تو یاربی خفیف علا امتی فہت خمسن آپ کہتے ہیں کہ میں واپس ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہی ہو سکتا ہے کہ سدرت المنتہا کی طرف پھر واپس گئے ہوں اور میں نے کہا یار میری امت سے جو ہے آپ اس کو کچھ کم کر دیجئے پچاس نمازیں جو رکھی پانچ نمازیں کم کر دی گئیں تو اس کے بعد میں پھر لوٹ کر موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا پانچ نمازیں کم ہو گئیں تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہوگی واپس جائیے اپنے رب کی طرف اور پھر آپ اس میں کمی کرائیے تو آپ فرماتے کہ میں اسی طرح سے اپنے رب اور موسا کے درمیان لوٹ پھیر کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد یہ پانچ نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں اور ہر نماز جو ہے اس کا ثواب دس گنا ہوگا لہٰذے پچاس ہو گئی تو ہم نے جو پچاس فرض کیتے رہیں گے پچاس لیکن پڑھنی ہوگی پانچ تو اس طرح سے پچاس کا ثواب ملے گا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ من ہم سنت فلم کتب تو لہو حسنتن اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ بھی کیا اور اس نے عمل نہیں کیا ارادہ کر لیا تھا مگر نہیں عمل کر سکا میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لوں گا فی الن عامل حشرن اگر اس نے عمل کر لیا تو پھر میں دس نیکیاں لکھوں گا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا اس کی کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی پھر اگر اس نے عمل کر لیا اس برائی پر تو ایک برائی لکھی جائے گی تو یہ آپ نے وہی اس وقت اتاری اور یہ اس امت کے لیے یہ نہ صرف نمازوں کے اندر کنسیشن ملا بلکہ سارے اعمال میں کالا فنزل تو تخیف فقال رسول اللہ, اللہ ربیٰ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اتر کر کے آیا موسا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو بتایا تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں پانچ بھی نہیں پانچ بھی بہت ہیں واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس میں بھی کمی کرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں اپنے رب کی طرف اتنی مرتبہ جا چکا ہوں اب مجھے حیات بس اب پانچ ہی ٹھیک ہیں چونکہ آپ نے بھی اسی انداز سے فرما دیا تھا کہ یہ پچاس ہیں لیکن پانچ پڑنی ہوگی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی منظور یہی تھا اس لیے اب آپ کو شرم آ اب آپ تشریف نہیں لے گئے تو یہ واقعہ ہے میں کا انشاءاللہ تفصیلات جو ہیں آئندہ ہوں گی قرآن میرا سینہ کھولا گیا اور دم دم کی پانی سے دھویا گیا اس سے سمجھ جائے گا یہ واقعہ میراج سے پہلے ہی کا ہے یعنی براغ کے لانے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا حدثنا شہبان ابن فروغ قال حدثنا حمد ابن سلمہ قال حدثنا صابتر البنانی عن انس ابن مالک ان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہو جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج من علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في تست من زهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمد قد قتل اللون قال انس وقنت وقت ارا في صدره انس مالکی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبریل آئے اس حالت میں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے یعنی آپ کا بچپن کا دور تھا تو جبریل نے آپ کو پکڑا اور سر یسرو کے صحیح ترجمہ تو ہے پچھاڑ دینا تو اس کا مطلب کیا ہوا چت دیا اور آپ کا جو ہے دل نکالا گیا اور اس کو نکال کر کے اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا جیسا خوق کہتے ہیں جما ہوا خون تو وہ جما ہوا خون دل کے اندر سے نکالا اور جبریل نے یہ کہا کہ یہ آپ کے اندر سے وہ یہ حصہ ہے جو شیطان کے لیے کیا مطلب ہے یعنی اس کو نکال دینا ہے یہ خون کا یہ لوتھڑا جو ہے دل کے اندر یہ وہ بشری تقاضے ہیں اور جس کی وجہ سے برائیاں اور شر جو دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ نکال دیا گیا اس میں سے تو اب دل ہو گیا صاف سم مغصل پی تسم منظابن بیماری زمزم اس کے بعد پھر سونے کے ایک پلیٹ میں سشت میں زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور پھر اس, اس کو دل کو پھر یوں کہیے کہ جو جو توڑا گیا تھا یا چیرہ گیا تھا اس کو ملا دیا لا امہو لا امہو دو اس کے پڑھنے کا انداز ہیں اس کے معنی آتے ہیں ملا دینا کہ اس دل کو جو چیرا گیا تو پھر اس کو ملا دیا سب مو کی مکانی پھر اس دل کو سینے میں اس کی جو جگہ ہے وہیں اس کو لوٹا کے رکھ دیا یہ جو لڑکے کھیل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ دوڑے ہوئے اپنی اماں کے پاس گئے یعنی ز جو آپ کو دودھ پلانے والی تھی تھیں اصل میں تو یوں کہیے کہ یہ کبھی تو بولا جاتا ہے دودھ پلانے والی کے لیے کبھی بولتے ہیں دودھ پلانے والی کا جو شوہر ہے اس کے لیے بھی تو یہاں دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں تو اور بچے جو آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بھاگ گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا ان نہ محمدن قطل کہ محمد جو ہیں وہ مارے گئے کسی نے قتل کر دیا ان کو بھائی سینا لٹا کر کے سینہ کھول دیجئے اور اس دل نے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کسی نے مار دیا تو وہ سب کے سب سن کر کے دوڑے ہوئے آئے وہ ہوا منطق اللہ اس حالت میں کہ آپ کہ رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا تھا یعنی جیسے کسی کی سرجری ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی عام واقع پیش آئے وحشت کا اور دہشت کا چہرے کا رنگ وہ تو نہیں رہتا تو وہی حالت آپ کی تھی کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا قال انس انس رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے مبارک پر سیون کا اثر دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے ہو گئے حضرت انس تو آپ کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس آ کر رہنے لگے تھے نا تو اتنی عمر تک بھی آپ کے سینے مبارک پر جیسے سیون ہوتا ہے کہ جب سرجری کر کے سی دیتے ہیں وہ سیون کا اثر آپ کے سینے پر تنس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا شک صدر ہوا ہے اس سے اچھا اس سے ایک مسئلہ یہ آیا سامنے کہ زمزم کے پانی سے دھونا معلوم گا کہ زمزم کے پانی میں کوئی خصوصیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اسی پانی کو استعمال کیا گیا یعنی اگر کوئی محض پانی ہوتا کہ جس سے صفائی کرنی مقصود ہے تو زمزم کی اس میں تشریح نہ ہوتی دوسری بات یہ کہ کسی خاص پانی کی ضرورت تھی تو جس طرح سے تشت سونے کا آسمانوں سے لایا گیا پانی بھی وہاں سے لایا جا سکتا تھا لیکن زمزم کو لیا جانا جبکہ کہ برتن اوپر سے لایا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دل کی صفائی اور ایمان اور معرفت اس سے اس کو مناسبت ہے اس پانی سے اس لیے زمزم کا پانی ایک مومن کے واسطے اس کے گناہوں سے صفائی و سترائی کے لیے بہت عمدہ چیز ہے اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زمزم لما شرف زمزم جو ہے یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے اس مقصد کے لیے مفید ہے تو کوئی شخص اگر اسی واسطے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بعض بیماروں کو بھی زمزم کا پانی پلاتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی اس سے ان کو شفا ہوگی تو اگر جسم کی شفا کے واسطے زمزم کے پانی کو پلانا لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور اس میں غلط کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو روح کی بیماریاں جو ہیں اور گناہوں سے صفائی اور ستھرائی اس نیت سے زمزم کے پانی کو پیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اللہ اللہ سبحان و تعالیٰ توقعی ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ مدد فرمائیں گے شخص کی حدثنا حارون هارون بن سعيد قال ايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر قال سمعته ونا صبني مالك يحدثنا عن ليلتين اسري ابي رسول الله صلى الله وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوهى اليه وهو نائم في المسجد الحرام تو وساک بن مالک سے سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اس رات کی کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد القعبہ یعنی حرم شریف سے آپ کی اصرا کرائی گئی یعنی رات میں آپ کو لے جایا گیا آسمانوں کی طرف بیت المقدس کی طرف تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ کے پاس تین آدمی آئے تھے وہی کے نازل ہونے سے پہلے اس حالت میں کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ قصہ جو معراج کا ہے اس کو پورا انہوں نے سنایا حضرت نصب بن مالک نے اس میں کہیں کچھ آگے اور پیچھے یہ کمی اور زیادتی ضرور ہے جو حدیث گزر چکی ہے اس کے نسبت سے لیکن پوری حدیث انہوں نے حضرت نصیب نے مالک نے یعنی واقعہ پر سنایا تو یہاں پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ جبریل نے وہ ایک آنے والے آیا اور آپ کو زمزم کے پاس لے لے گیا اور وہاں آپ کا سینہ کھولا اور اس کو دھویا لیکن اس حدیث نے یہ بتایا کہ تین آئے تھے وہ فرشتے حدثنی حرمان اطلبن یحیل سجیبی قال اخبرنی ابن واہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب انا نسب من مالک قال كان ابو ذر يحدث وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکہ تفنزن جبلیر علیہ السلام ففرج صدري ثم غسلو من ماء زمزم ثم جاء بتست من زاب ممتلئن حکمتا و ایمانا فافرغها فی ثم اطبقهو قال نعم محمد کالا مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں ابو ذر سے جو پہلے حدیث آ چکی ہیں اب تک وہ آئی تھی انس ابن مالک کی سوال یہ ہے کہ انس ابن مالک جو ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے تو انس ابن مالک دس سال کے تھے ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے انس کو آپ کی خدمت میں لا کر چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے آپ کی خدمت کریں گے تو اور یہ معراج کا واقعہ یہ اسی طرح سے یہ اور واقعہ اسی طرح سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ربرہ وباسیم رسول المنحم یتلو علیم آیاتکا ولی محم القتاب الحکمہ ان سب جگہ جو ہے الحکمہ سے مراد مفسرین جو ہیں وہ لیتے ہیں علم نبوت کہ پیغمبر کو جو خاص علم دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو الحکمہ کہا گیا یعنی دانائی اور عقل کا کی باتیں تو نبی کو جب نبوت دی گئی تو اس کو تو دے دی گئی اسی طرح سے نبی نبوت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان اس کے پاس نہ ہو جس روز کے نبی نبی بنایا گیا اسی لمحے وہ مومن بھی ہو گیا سب سے پہلے ایمان تو وہی اپنی نبوت پر لاتے ہیں بعد میں دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ایمان بھی ہے نبی کے پاس اور حکمہ بھی ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تست لایا گیا سونے کا جو بھرا ہوا تھا حکمت سے اور ایمان سے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جس طرح سے ایمان کے کوئی ایسی کوئی سالڈ چیز نہیں ہے ایمان کہ صاحب جس میں نہ کمی ہو سکتی ہو نہ زیادتی ہو سکتی ہو نہ اس میں ترقی ہو سکتی ہو نہ کرنا ضرور محتسی مانتے کہ المان و یزید وین خش ایمان بڑھتا بھی ہے گٹتا بھی ہے امام و عنی فرحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی تعبیر دوسری طرح کرتے ہیں وہ مانتے تو ہیں اس بات کو کہ گھٹنا بڑھنا لیکن وہ کہتے ہیں ایمان کی جو ذات ہے وہ نہیں گھٹتی پڑتی بلکہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ گھٹتی بڑھتی ہے معلوم بہرحال چاہے ذات میں گھٹنا بڑھنا ہو یا اس کی کیفیت اور ایٹریبیوٹس اور صفات جو ہیں اس میں گھٹنا بڑھنا ہو ایمان میں بہرحال زیادتی اور کمی تو ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ نبی مؤمنی عام مومنین کے مقابلے میں تو پہلے دن سے اعلی درجے کے مومن ہیں لیکن بہرحال ایمان اور معرفت جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو معرفت کے اندر تو زیادتی ہو سکتی ہے نبی شروع کے اندر جو معرفت کا جو مقام ان کو حاصل ہے عام مومنین کی نسبت تو ابھی بھی بہت اونچے ہیں لیکن آگے کے زمانے کے لحاظ سے ادنا درجے میں ہو سکتے ہیں اور آگے اور ترقی کر سکتے ہیں ہر دن ترقی ہوگی نبی کی اگر یہ نہ ہو تو پھر اس دن اور مستقیم جو ہے یہ دعا نبی کے منہ سے ساری عمر نکلتے رہنا اس کے کوئی معنی نہیں رہتے آخر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نبی بھی اور نبی کہتے دن اے دن المستقیم مستقیم اللہ اسرات المستقیم کی ہدایت دے دیجئے کیا مطلب وہ اس کا جواب یہ تو نہیں کبھی دیا گیا تم کو تو ہدایترات مستقیم کی ہدایت دے دی گئی کیا, کیا مانگے جا رہے تو یہ نبی کی دعا جو ہے خالی الفاظ ہو بے معنی یہ بھی نہیں ہو سکتا تمام علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا جو سیدھا راستہ ہے اس میں مجھے ترقی ملتی رہے یہی ہے اس کے معنی تو ایک موم بھی دعا مانگتا ہے کہ جتنی مجھے میں نے راستہ طے کر لیا ہے اللہ کے معرفت کا میں اور آگے بڑھ جاؤں نبی بھی یہ بات کہتے تو بہرحال ایمان میں بھی اور حکمت میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایک طبعی ایک مرحلہ ہوتا ایمان اور معرفت میں ترقی کا جس کو پروسیس کہیے اس سے آگے یہ خاص انتظام کیا گیا کہ دس خطن اور ایک ہی وقت کے اندر وہ سارے مرحلے جو ہیں وہ گزار دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست وہ ایمان اور حکمت جو ہے وہ اس میں لفظ آ رہا ہے فرغا اس کو انڈھیل دیا گیا میرے سینے کے اندر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ڈے ب... آ... بائی ڈے یا دن بدن اور جو ترقی ہوتی ایمان اور معرفت کے اندر نبی کو وہ ایک دم جو ہے وہ آپ کے سینے مبارک میں بڑی آ... وسف کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا سم اط اس کے بعد پھر اس سینے کو ملا دیا ثم اخذ ابی پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کے اور سم فعارد ابی علاسما آسمان کی طرف مجھے لے جایا گیا اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کس طرح لے جایا گیا پچھلے حدیث میں آ چکا ہے کہ وہاں براخ لایا گیا تھا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور میں اس پر آسمانوں کی طرف چلا فلم بازی انتماف دنیا جب آسمان دنیا کے میں ہم آئے تو جبریل نے آسمان دنیا کا جو محافظ تھا خازن حفاظت کرنے والا گارڈ کہیے اس کو کہا کہ ایک کھولیے اب یہاں کیا کھولیے ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی چلنے والا کسی جگہ پہنچے اور پہنچ کر کہے کھولو تو اس ایک دروازہ ہے کال امن حاضا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے جو کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ جبریل یہ جبریل ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہل ماں کا آگو آپ اکیلے آ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے تو جبریل نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے پوچھا محافظ نے کیا ان کے پاس آپ بھیجا گیا تھا لانے کے لیے مطلب قال نام انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے دروازہ کھول دیا آپ پرماتم کے قال من هذا وسلم عن وعن شمالی نسم بنيه شمالی النار نظر قبل نظر قبل آپ پر مانتے ہیں کہ جب آسمانی دنیا پر چڑھ گئے اوپر چلے تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے دائیں طرف بھی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور بائیں طرف بھی بہت سے لوگ ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب جو تھے جن کو دیکھا تھا وہ دائیں طرف جب دیکھتے تو ہنسنے لگتے تھے یعنی جو ان کے دائیں طرف جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر کے ہنستے تھے اور جب بائیں طرف کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے تو نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھ کر کے ان صاحب نے آپ کو خوشاند کہا اور کہا خوش اچھے نبی ہیں اور اچھے بیٹے ان نبی اسمال ابن صالح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ایجبریب یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو جماعت ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف ان کے یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں تو جہاں تک دانے والے کا تعلق ہے یہ دانے ان کے دائیں ہاتھ جو ہیں یہ تو جنت والے ہیں یعنی ان کی اولاد میں جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ تو ان کی روحیں ہیں اور ان کے بائیں طرف جو ہیں یہ جانم والے ہیں یہ ان کی روحیں ہیں تو جب یہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں یہ ہسنا اور رونا ہے یعنی خوش ہونا کہ اپنی اولاد کو جب اپنے حال میں دیکھیے تو ظاہر بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور جب اولاد کو بری حالت میں دیکھتے ہیں تو اس سے رونا ہی آئے گا تو یہ حالت حضرت عدم علیہ السلام کی تھی قال کال سم اردی جبریل حت سمایہ فقال افتح قال فقال له و خاضن ما قال خاجن السماء دنیا ففتح فقال انََََ سب المالک و زکر ان وجدما واط آدم و ادریس و عیسیٰ وََ موسا و ابراہیم علیہ السلام, ولم يسبت انہو انہو علیہ السلام و علم یسبت قیف مناظر ہوں غیر انََََََََََ ذكر انقد ودم على السلام فما دنيا و ابراہيى مِصماء صعديسا آپ نے فرمايا کہ پھر مجھے جبریل جو ہیں وہ آگے لے کے چلے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو اس کے بھی محافظ نے اس کے محافظ سے بھى نے كہا کھولئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے محافظ نے وہی بات کہی جو آسمان دنیا کے محافظ نے کہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو انس ابن مالک اس کے بعد انہوں نے مزید واقعہ آگے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں آدم کو ادریس کو عیسیٰ کو موسا اور ابراہیم علیہ السلام علیہم السلام کو وہاں آپ کی ملاقات ان سے ہوئی لیکن اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا اس حدیث کے اندر انصیب نے مالک نے کہ وہ کون کون سے آسمان پہ کون کون سے پیغمبر تھے جبکہ انسی کی دوسری روایت میں بتا دیا گیا کہ آسمان دنیا پر کون تھے اور دوسرے آسمان پہ کون تھے اور تیسرے پہ کون تھے یہاں تو اس حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے درجات نہیں بتلا کون سے درجے پہ کون نبی تھے روایت کے عدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ آسمان دنیا میں تھے وفیل خام صارون علیہ السلام الاسماس فطی طالیٰ مسا صلی اللہ علیہ وسلم فسلم تو علی فقال مرحب الخن فلما جاوست بکا فنوی اما کیل رب ہاد غلام قال من حتى الى فاتيت وعلى وعلي اسلام وقال وقال في وحدثن نبی, اللہ, نبی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انہارین يا اسلیہ نہرانی هذه انہار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون ألف ملك إذ إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فولدا علي فاختبت اللبن فقيل أصابت أصاب الله بك أمتك على الفطرة تمہ فری تمہری بق علیہ کلومن خمسون اصول مذاکرت معراج کا واقعہ چل رہا ہے گزشتہ حدیثوں سے اس میں ایک دو چیزیں وہ ہیں جو گزشتہ روایتوں میں نہیں آئی اس لیے میں نے اس کو میں لے رہا ہوں نبی ایک ای مالک ابن ساتھ سات جو ہیں ان کی روایت معراج کے سلسلے میں تمام محدثین لے رہے ہیں ان کی روایت ہے کہ ان کے قوم کے ایک آدمی نے ان کے جو ابن الساس آ کے اس نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ میں اس درمیان اس دوران کہ ہم بیت اللہ میں تھے اور سونے اور جاگنے کے درمیان حالت تھی تو میں نے سنا کہ ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تین میں, ہم, ہم دو میں یہ تیسرے ہیں وہ فرشتے تھے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی یہ تیسرا آدمی یہ ہیں یعنی مطلب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے پھر ایک سونے کا تشت میرے سامنے میرے پاس لائے گیا جس میں زمزم کا پانی تھا اور میرا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا الا و قضا, قضا یہاں سے یہاں تک یہ آپ نے فرمایا تو قصادہ جو راوی ہیں انہوں نے جو ان کے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ الا اسپنی بپنی ہی یعنی مطلب کیا ہوا کہ پیٹ کے نچلے حصے تک تو پورا یہاں سے لے کر یہاں تک چار کیا گیا اور پر سکھری پھر میرا دل اس میں سے نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے اسی جگہ لوٹا کر کے اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا پھر ایک سفید سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا ہے اور اس, کے اس کا قدم اس کے جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا ہے مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور پھر ہم چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھلوایا وہاں سے کہا گیا کون ہے تو کہا جبریل پھر کہا گیا کون ہے تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا تو جبریل نے کہا کہ ہاں تو ہم آپ نے فرمایا کہ ہمارا لیے دروازہ کھول دیا اور وہاں انہوں نے خوش آمدید کہا مرحبا اور یہ بھی کہ آنے والے کا آنا بہت اچھا ہو تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم آدم علیہ السلام کو ہم نے وہاں دیکھا اور یہ حدیث آگے تک بیان کر کے اس میں یہ بھی مذکور ہوا کہ دوسرے آسمان میں عیسیٰ اور علیہ السلام سے ملاقات کی تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے چوتھے میں ادریس علیہ السلام سے پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں میں موسی علیہ السلام کے کو میں نے دیکھا اور وہاں پہنچا میں نے سلام کیا ان کو اور انہوں نے مرحبا بالاخصال علیہ الصالح خیر مقدم کیا میں جب اس سے ان سے آگے بڑھنے لگا تو موسا علیہ السلام رونے لگے تو آواز دی گئی کہ کیوں روتے ہو تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ خدا یہ جوان میرے بعد اس کی اس کو نبوت نبو دے کر بھیجا گیا لیکن اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے تو اس اپنی امت کی اس حالت پر افسوس کر کے وہ رو رہے تھے جس کے معنی یہ ہے کہ یہ حسد کا رونا نہیں تھا حسب جو ہے اس کو جس کو جلاپا اور جلن کہتے ہیں جلسی وہ تو بری چیز ہے یہ تو غبتا ہے غبطہ جس کو اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا رشک اچھی چیز ہے اور حسد بری چیز ہے حسد اور رشک میں یہ فرق ہے کہ حسد کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے اور جلنا اور یہ کہنا کہ یہ اچھائی اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس کیوں ہے یہ تو ہے حسد بری بات ہے اس سے منع کیا گیا ہے ربتہ اور رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرنا کاش میرے اندر بھی اور میرے پاس بھی اچھائی ہو ربتہ اچھی چیز ہو اس کی ترغیب دی گئی تو منہ علیہ صلاح السلام کو حسد نہیں تھا بلکہ ربتہ تھا اپنی امت کی بری حالت کا خیال کر کے کہ امت جو اس قابل نہ ہوئی کہ وہ اس کی زیادہ تعداد جنت میں جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی تو اس پر وہ روئے تھے آپ نے فرمایا کہ پھر ہم جو ہے چلے یہاں تک کے ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے پھر حدیث اور مزید فرمایا کہ آپ نے چار نہریں دیکھیں جو ساتویں آسمان پر اس سے اوپر بیت المعمور کے یا یوں کہیے کہ وہ نہروں کا ایک مرکز تھا اس مرکز سے وہ چار نہریں نکل رہی تھیں دو نہریں تو ظاہر تھیں اور دو نہریں باطین تھیں یعنی ظاہر کا مطلب یہ کھلی بھی آنا اور دو جو تھیں وہ اندر کی طرف تھی تو میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیسی نہریں ہیں تو جبریل نے کہا کہ یہ دو نہریں جو اندرونی ہیں یہ تو جنت کے اندر جانے والی دو نہریں ہیں اور جو کھلی چل رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہے تو نیل تو افریقہ میں ہے جو سوڈان سے اور نارتھ کی طرف جاتی ہے اور مصر سے پاس کرتی ہوئی اور پھر سمندر میں گر جاتی ہے بحر روم میں اور جہاں تک فرات کا تعلق ہے یہ عراق کے اندر ہے تو یہ دو نہریں جو ہیں ان کا تعلق اسی لیے کہا گیا کہ یہ یوں کہیے کہ جنت کی نہروں سے اس کا کوئی نہ کوئی کنکشن ہے اب حقیقت کیا ہے ان کی یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آسمانوں پر اور جنت کے پاس ان کو دکھلانا اور دنیا میں ان میں کی دو نہروں کا ہونا اور جنت میں دو کا جانا حقیقت اللہ کو معلوم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اس کو جبری سے پوچھ کر یہی بات بتلائی پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بیت المامور کو سامنے لایا گیا تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب اس سے نکلتے ہیں وہ ستر ہزار فرشتے تو آخر زمانے تک بھی وہ اس پر لوٹ اس میں لوٹ کر نہیں آتے کیونکہ اگلے دن پھر ستر ہزار آ جاتے ہیں نئے تو ایک ہی مرتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فرشتے کو ایک مرتبہ حاضری کی سہدت مل گئی دوبارہ نہیں ملتی پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو برتن لائے گئے جن میں سے ایک کے اندر شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا دونوں کو میرے سامنے پیش کیا, پیش کیا گیا میں نے دودھ لے لیا سر آپ کو چھوڑ دیا تو پھر کہا گیا کہ آپ نے ٹھیک کیا اللہ بھی آپ کو ٹھیک رکھے اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو فطرت پر قائم رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ جو ہے یہ اس کو فطرت سے ایک مناسبت ہے اور لگا ہے اس لحاظ سے اس کو فطرت سے مناسبت بتائی گئی کہ دودھ ویسے بھی دیکھا جائے تو انسان کی بنیادی اور اصل غذا یہی ہے اسی واسطے جب دنیا میں انسان آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اس کو کوئی غذا نہیں ملتی ہے نہ اس کے بدن کے مناسب ہوتی سوائے دودھ کے دودھ اصل غذا ہے اور اس میں جو صلاحیت بدن کو تربیت دینے کی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں یہ سمارتا ہے بدن کو اس کے برق شراب جو ہے وہ بگاڑتی ہے بدن کو اس بات سے فطرت کے مطابق دودھ تو ہوگا شراب نہیں ہو سکتی شراب میں تو بگاڑ ہے اس لیے کہا کہ آپ نے ٹھیک چیز کا انتخاب کیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے فطرت پر قائم کرے گا پھر آپ نے فرمایا کہ میں مجھ پر ہر دن پچاس نمازیں پرست کی گئیں اور باقی قصہ جو ہے وہ جو کسی حدیث میں آ چکا ہے وہی ہے کہ کس طرح سے بار بار آپ نے عزت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے اس میں کمی کرائی یہاں تک کہ پانچ نماز اس میں جو بات ہے وہ پچھلے ایک حدیث میں اور گزر چکی ہے اور وہ یہ کہ انبیاء علی مسلاط والسلام کا آسمانوں پر ہونا اس میں ایک کسی حدیث نے تو اس بات کو نہیں کھولا لیکن بہر بعض علماء نے اس میں ایک حکمت اور نقطہ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ تمام انبیاء میں انہی انبیاء کو کیوں منتخب کیا گیا کہ معراج کے واقعے میں خاص طور پر ان سے ملاقات آسمانوں میں کرائی گئی کہ دوسرے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا ہونا دوسرے پر عیسیٰ اور یاہی علیہ السلام کا ہونا اور تیسرے پر جو ہے وہ حضرت ادریس کا ہونا اور آ, چوتھے, تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہونا اور چوتھے پر حضرت ادریس کا اور پانچویں پر جو ہے حضرت یاحجہ کا اور چھٹے پر موسا علیہ السلام کا اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہونا انہی ان امبیا کا کیوں انتخاب کیا گیا تو بعد جو علما ہے ان کا جنہوں نے اس میں غور کیا ان کا کہنا یہ کہ ان انبیاء کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی مناسبت اور مماثلت پائی جاتی مثلا آدم علیہ السلاط کا جو ہے ایک طرف تو یہ معاملہ کہ وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سارے انسانوں کے باپ ہیں تو ان اولاد کو چونکہ باپ سے ماں باپ سے ہی زیادہ مناسبت ہوتی ہے تو اس سے تسلی اور اطمینان ہوتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر تو آدم علیہ السلاط والسلام اس حیثیت سے کہ پہلے نبی بھی ہیں اور اس حیثیت سے کہ سارے انسانوں کے باپ ہیں تو ان کو پہلے ہی آسمان پہ رکھا کہ اس اجنبی دنیا میں جا کر کے اگر باپ کو پہلے ہی دیکھ لیا جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے اور یوں یہ کہ ایک اجنبیت نہیں محسوس ہوتی اور بلکہ انسیت ہوتی ہے تو ایک ہے دوس دوسری بات یہ کہ آدم علیہ الصلاط والسلام کو بھی ہجرت کرائی گئی جنت سے ان کو نکالا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا یہ بھی ایک ہجرت ہوئی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی جو آپ کا وطن معلوم تھا مکہ مکرمہ جو کسی طرح بھی اپنی خیر اور برکات میں کسی اور شہر سے کم نہیں تھا بلکہ زیادہ ہی اس شہر سے نکالا جانا کچھ عجیب لگتا ہے کہ نبی جو ہیں جب مقدس ہیں اور بابرکت ہیں اور اللہ کے مقبول ہیں تو آخر ان کو ایسے جگہ سے کہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت جگہ ہے وہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ ایک مناسبت پائی گئی کہ آدم علیہط وسلام جو ہیں ان کی بھی اصل جگہ جو تھی وہ جنت تھی لیکن بعض حکمتوں اور مسلحتوں کی وجہ سے جنت سے وہ نکلے وہاں سے ہجرت ہوئی تو یہ ہے مناسبت آپ کی زندگی میں آدم علیہ السلاط وسلام کے ساتھ اس لیے پہلے آسمان پر وہ ہوئے جہاں تک عیسیٰ اور یہ علیہ السلام ہیں ان کا دوسرے آسمان پر ہونا جو ہے وہ اس لیے کہ یوں تو تمام انبیاء نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تصیف آوری کی خوشخبری دی ہے پیشین گوئی دی ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا قرآن شریف میں بھی کہا گیا کہ اللہ نے سب سے عہد لیا کہ تو وہ سب امتوں میں اس بات کو پھیلائیں اور یہ اس بات کا وعدہ کریں کہ جب وہ آخری نبی ہوں گے تو ان کے ساتھ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے تو سارے نبیوں نے یہ پیشینگوئی دی مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کب آئیں گے سب یہ کہتا رہے کہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے صرف اشارے سلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اب آسمانی بادشاہت اب آگئی, آن, آنے والی ہے تو میرے بعد اب انہی کا وہ مقام ہے آسمانی بادشاہت سے مراد بائبل والوں نے تو یہ لیا کہ اس سے وہ خود اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ایسے الفاظ اس میں بائبل میں ابھی بھی موجود ہیں جو قطن یہ اس بات پر فٹ نہیں بیٹھتے کہ آسمانی بادشاہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی خود اپنی ذات ہے قرآن حکیم نے اس کو صاف لفظوں میں نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاط و السلام نہیں وہ کہا تھا کہ میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام سارے امبیاں میں وہ ہیں جنہوں نے واضح طور پر آ کر یہ بات بتلائی کہ اب میرے بعد وہ آنے والے ہیں اب کوئی بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں تو وہ یوں کہ یہ کہ مبصر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب کے اس واضح ان کو دوسرے آسمان پر رکھا کہ انہوں نے تو خبر دی تھی دنیا کو کہ ان کے بعد عیسی علیہ السلام کے بعد حضرت آخر, آخر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ایک اور وجہ بھی ان علماء نے بتلائی اور وہ یہ تو اور عیسیٰ علیہ مسلاط والسلام میں تمام انبیاء میں ایک چیز جو ہے وہ بہت نمایاں ہے اور وہ ہے ان کا زہد اور یوں کہ یہ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف توجہ اور یہ کہ چھوٹ چھوٹی چیزوں پر قناعت کرنا اور ساز و سامان زیادہ اپنی زندگی کا مہیا نہ رکھنا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھا جاتا ہے تو آپ میں بھی ایک زہد کی شان پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لئے کس چیز کی کمی تھی یہ نہیں تھا کہ شروع میں تنگی تھی تو اس وقت کچھ نہیں تھا بلکہ یہ کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی اور سونا چاندی مدینہ آنے لگا تبدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہی تھی تو یہ زہد اور ترک زینت جو تھی آپ کی زندگی میں اس کو مناسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پوری زندگی کے ساتھ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا جاٹک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے اصل وطن سے جو ان کا ہجرت ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ اپنوں نے ان کو نکالا اور نہ صرف یہ کہ نکالا بلکہ یہ کہ ان کو ایک لحاظ سے ان کے قتل کرنے کا پورا پلان بنا کر اور یہ ہوا کہ کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلاۃ وسلام اور یوں کہیے کہ بہت معمولی درجہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ بھائی کنویں میں ڈال دو ورنہ دوسرے بھائی تو قتل ہی کرنے جا رہے تھے اور یہ سارا کھیل کھیل کر وہ چلے گئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلوایا اور پھر مصر میں لائے اور پھر آخر کار تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا اٹھا کر کے اور ان کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا صاحب حکومت ہو گئے مصر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کو غیروں نے نہیں بلکہ اپنے ہی جو رشتہ داروں نے فورینس کے لوگوں نے آپ کے قتل کا پلان بنایا اور جس رات پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا اور گھر پہ پہنچ گیا قتل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و نے اسی رات میں آپ کو وہاں سے نکالا اور نہ کر کے مدینہ منورہ میں یہ صورت ہوئی کہ پھر تو آپ ہی وہاں کے امیر اور حاکم ہو گئے حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تو اور پھر جس طرح سے جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کو کنویں میں ڈالا تھا ایک طرح سے نیست و نابود کر دیا تھا آخری ہوا کہ وہی پھر آ کر جھکے اور انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلاۃ کو جو کہ ان کے سامنے اپنے حاصل اور خاصارے کو بتلایا اور بے چارگی کو یوسف علیہ السلام نے ان پر مہربانی کی اور ان سب کے اس جرم کو معاف کر دیا لا تصریف علی کملیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے جن کی دشمنی کی وجہ سے آپ نے مکہ مقدمہ چھوڑ کر ہجرت کی تھی ان پر جب آپ کا قابو چلا تو آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا لا تصریف علیکم کو فرما کر کے تو یہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے زندگی کے اس اہم واقعے میں بڑی مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے کے ساتھ اس لیے وہاں تیسرے آسمان پر وہ ہیں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ہیں ادریس علیہ السلام سارے انبیاء میں وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رائٹنگ کتابت خطاتی اور کیلیگرافی جو ہے یہ ادری علیہ اصلاط والسلام سے چلی ہے انہوں نے لکھنا اور پڑھنے کا فن جو ہے اس کو عام کیا ہے تو یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امی تھے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سارے علم کے سر چسمہ آپ ہی کی ذات تھی اور او تھی تو علم اولین الآخرین اولین اور آخرین کا علم مجھے دیا گیا یا آپ نے فرمایا ان نما بوستمن مجھے معلوم بنا کر بھیجا گیا تو حالانکہ آپ امی ہیں لیکن یہ کہ علم آپ سے پھیلا اور علم کا مرکز آپ کی ذات بنی ہے تو اور کیونکہ کتابت اور خطاطی جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے علم کی اشاعت اور بقا کا تو اس مناسبت سے ادریس علیہ اسلام کو رکھا گیا چوتھے آسمان میں کہ جس سے معلوم ہو کہ اگر وہ علم پھیلانے والے نبی تھے سارے انبیاء میں ان کی خصوصیت یہ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندی ہے کہ علم کے پھیلانے والے ہیں اور علم آپ کی ذات سے دنیا میں پھیلے گا پانچویں میں ہارون علیہ السلام کا ہونا ہے ہارون علیہ السلام تمام انبیاء میں وہ ہیں کہ جن کو یوں کہیے کہ امن بھی مذہبی قیادت اس طرح تھی کہ بیت المقدس میں امامت اور وہاں کی سارے مذہبی ذمہ داریاں آپ کے سپور تھیں ایک لحاظ سے بیت المقدس کی تولیت اور انتظام و مذہبی و سارا ہارون علیہ السلام کے سکر تھا اسی لیے ان کی نسل میں یہ نبوت کا سلسلہ چلا موسہ علیہ صلاط وسلام کی نسل میں تو بادشاہ چلی ہے خلافت چلی ہے امارت چلی ہے اور ہارون علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلی ہے اور کیوں کہیے کہ کی دینی خلافت تو نبی کریم صلی اللہ وسلم کی سے یہی اصل میں دونوں سلسلے چلے ہیں ایک تو خلافت کا سلطنت کا اور دوسرا یہ کہ مذہبی طور پر بھی وہ خلافت قائم ہوئی تو ہارون علیہ السلاط والسلام کو ماں رکھا گیا کہ اگر وہ بیت المقدس کے متولی اور منتظم تھے تو نبی کریم صلاحم جو ہیں وہ بیت اللہ کے منتظم و متولی ہوئے پھر آپ جو ہے چھٹے آسمان پر پہ پہنچے تھے علیہ السلام موس علیہ السلاط والسلام کا یہ جو خاص معاملہ ان کی زندگی کا وہ یہ کہ اس وقت کی جو طاقت تھی اس علاقے کی جس علاقے میں موسا علیہ السلاط والسلام مبوس ہوئے وہ ہے فرعون بڑی جاب طاقت ہے اس سے مقابلہ ہوا اور اس کے مقابلے میں آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی مدد فرمائی بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہجرت ہوئی اور انہوں نے جہاد کیا موسا علیہ السلاط والسلام نے وہ جہاد ان پر فرض کیا گیا موسا علیہ السلاط والسلام کے بعد ان کی قوم برابر جہاد کرتی رہی یو صاحب نے کے جو ان کے بعد نبی بنایا گئے ان کی سرکردگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر جہاد پرست کیا گیا اور آپ نے اس جہاد کا جو سلسلہ شروع کیا تھا خلافہ راشدین کے زمانے میں وہ کافی پھیلا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ کا دین عرب سے نکل کر کے دنیا کے مختلف ملکوں تک پھیل گیا تو موسا علیہ صلاح وسلام کی زندگی کے اس عام واقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت ہے جہاں تک سات میں حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا ہونا ہے وہ اس لیے کہ ساری قومیں جو ہیں ان کو وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی طرف کرتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب بگڑ گئے اصل دین ابراہیم ہی پر جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں تو اس لیے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو ساتھ آسمان پر دکھلایا آگے کی حدیث بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی ظاہری اور صورت کے لحاظ سے بھی بڑی مشابہت تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ آگے حدیث آ رہی ہے حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا معاز ابن حشام قال حدثنی ابی ان قطادا قال حدثنی انسو بن مالک ان مالک ابن ساسا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذکر نحو وزال فی فوطیت پتست من ذاب ممتلئن حکمتا و ایمانا فشق من النار الا مراقل بطن فبو صلابیما حکمت و اڈ یہ مالک ابن اصطاحصہ کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو تفصیل پچھلی حدیث میں آ چکی ہے وہی تفصیل کے ساتھ اس میں ایک جُز یہ ہے کہ جو آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا تو اس میں یہ ہے کہ نہر یہ جو جگہ ہے اس کو نہر کہتے ہیں تو یہاں سے لے کر کے مراق البطن و ناف کے نیچے تک یہ آپ کا سینہ چارج کیا گیا تو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا حدنی محمد ابن المسنا وابن ابن بشار قال ابن المسنا حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبان قطادہ قال سمیت و ابل علی حدنی ابن امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابن عباس قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینہ اسری ابی فقال موسی آدم کال موسا آدم و تبال قانو مند صنو و کال عیسہ جادم مربون وزکر مالکان خواتین جہنم و ذکر تک جتہ کہتے ہیں کہ میں نبوالعلیہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے تمہارے نبی کے شجازاد بھائی نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ جب ان کو اصرح کیا گیا رات میں لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منہ علیہ سلاط جو تھے ان کا رنگ رنگ جو تھا کلر وہ سانولا تھا آدم جو ہے یہ ساملے رنگ کو کہتے ہیں اسی لیے شاید آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بھی آدم کہا گیا سانولا رنگ تھا تو موسا علیہ السلاط والسلام جو تھے وہ ساملے رنگ کے تھے لمبا پت تھا ان کا ایسے تھے جیسے سنو قبیلہ جو ہیں اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملتے جلتے نظر آ رہے تھے تو ایک لحاظ سے آدم علیہ السلاط والسلام اونچے قد کے چریرے بدن کے تھے اور سانبلا رنگ تھا اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گٹھاوا جسم تھا اور بال ان کے گھنگریالے تھے اور آپ نے مالک کا بھی ذکر کیا جو جہنم کے خاذن یعنی جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں جن کا نام مالک ہے جیسے جنت کے جو ذمہ دار ہیں ان کا نام رضوان ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہانم کا جو خازن ہے مالک اس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا اور دجال کا بھی ذکر کیا آگے کی حدیثیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی اس میں یہ کہ دجال کو آپ نے کس حالت میں دیکھا کیسی اس کی شکل تھی یہ ساری تفسیر انشاءاللہ آئندہ اللہ آئندہ نهاية العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن, عباء ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر بي على موسى ابن عمران رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مربو والخلق إلى الهمرة والبيعات سبت الرأس مالک ابو البول سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو العالیہ نے کہ ہم کو تمہارے نبی کے چزاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میری معراج ہوئی اسرا ہوئی اس رات میں میرا گزر ہوا موسا ابن عمران علیہ السلام پر حضرت موسا علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہیں ایک شخص ہیں گندومی رنگ لمبا بدن اور گٹا ہوا جسم ایسا معلوم ہوا جیسے وہ قبیر شنوا کے مردوں میں سے ایک مرد ہیں اور میں نے ابن مریم کو دیکھا جو متناسب یعنی اچھا بدن ہے نہ دبلا نہ موٹا مرپول خلق اور سفیدی اور سرخی کے درمیان جیسا رنگ ہوتا ہے وہ ان کا رنگ ہے یعنی سرخی مائل سفید رنگ تھا اور سر کے بال ان کے لمبے کھلے ہوئے یہ اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے مالک جو جہنم کا داروغ ہے وہ بھی دکھلایا گیا اور درجال بھی دکھلایا گیا ان نشانیوں میں سے یہ نشانیاں دکھلائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھلائیں تھی اور قرآن شریف کی آیت فلاح تک ان فیبیت ملکا جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کسی شک میں نہ پڑھیں ان کی ملاقات میں تو مل ہی جو ہے ان کی ملاقات اس سے مراد کیا ہے بعض حضرات کا تو خیال اس طرف گیا ہے کہ یہاں ملاقات سے مراد ہے صبرج میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ملاقات ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ آیت اس معنی میں حجت ہوتی ہے لیکن قطع جو ہیں وہ اس سات کی تفسیر اس طرح کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موس علیہ السلام سے ملاقات کی تو موسا علیہ السلام کی ملاقات میں آپ کسی طرح کا شک نہ کریں تو ملکا لقائی سے قطع جو مراد لیتے ہیں وہ موس علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرطنہ احمد بن حنبل ابن یونس قالا حدثنا حسين قال اکبرنا داود ابن ابي ہند انا بالآلی انا ابن عباس انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بوادی الازرق فقال ای وادی هذا فقالوا هذا وادی الازرق قال کانی انظر الى موسی هابطا من السنی ولو جوار الى الله بالتلبی ثم اتا على سنیت حرشا فقال ای سنیت هذه قالوا سنیت حرشا کال قنی متا ناقت علیہ منصوب خفام کال ابن حمبل فیا دیسی کالہ حسین یعنی ابو العالیہ سے روایت ہے رو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ واد ازرق جو مدینے سے کسی قدر شمال کی طرف ہے اس وادی سے گزرے آپ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے لوگوں نے کہا کہ اس کا نام وادی ازرک ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں موسا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور اس پیلے سے اتر رہے ہیں اور وہ آواز کے ساتھ تلویا پڑھ رہے ہیں لبئی کلبئی پھر آپ ہرشا تیلہ کے پاس پہنچے آپ نے پوچھا یہ تیلہ کا نام کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تیلہ اس کا نام ہے ہرشا آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یوں سے اپنے کو دیکھ رہا ہوں سرخ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی گٹھی ہوئی اونٹنی ہے اور ان کے اوپر اون کا جب ہے اور ان کی اونٹنی کی جو کیا بولتے ہیں لگام ہے وہ خلبہ کی ہے اور وہ تلبیہ پڑھنا ہے ہیں ابن حنبل اپنے حدیث میں کہتے ہیں کہ حسین نے خلبہ کا ترجمہ کیا ہے کھجور کی پتیاں یعنی جو اونٹنی کے لگام پڑی ہوئی ہے وہ کھجور کی پتیوں کی جیسے رسی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی لگام ان کی اونٹنی کو لگی ہوئی ہے تو گویا یہ آپ کو یوں کہ یہ ان حضرات کی کو ایک مثال آپ کے سامنے لائی گئی روحیں ان کی اصل میں یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو روحیں جو ہیں وہ تو نہیں مرتی وہ تو زندہ ہیں ہاتھ اور پاؤں جو جسم ہے موت اس پر کاری ہوتی ہے لیکن مو... روحیں زندہ رہتی ہیں اور وہ دوسرے عالم میں چلی جاتی ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اب عالم برزخ کہاں ہے اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ وہ, وہ عالم ہے کہاں لیکن جو محققین کا سمجھنا ہے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عالم عالم برزق خود اسی دنیا میں اسی عالم میں بسا ہوا ہے ہم کو نظر نہیں آتا جیسے خود اس دنیا کی بہت سی مخلوقات ہم کو نظر نہیں آتی جنات ہم کو نظر نہیں آتے فرشتے ہیں تو وہ ہم کو نظر نہیں آتے اور تو اور جو اس دنیا میں وہ چیزیں جو براہ راست ہم کو جن سے فائدہ پہنچتا ہے نفع پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی جیسے ہوا نظر نہیں آتی اسی طرح سے اس عالم کے اندر ایک دوسرا عالم عالم برزخ کھپا ہوا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا وہ مستقل ایک عالم ہے تو روحیں جو ہیں وہ اسی عالم میں منتقل ہو جاتی ہیں اسی واضح سے جب کوئی آدمی سوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب میں بال مرے ہوئے انسانوں سے ملاقات ہو جاتی حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا باتیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ گزشتہ واقعات زیر بحث آ جاتے ہیں زیر گفتگو بعض دفعہ آنے والے زمانے میں جو کچھ ہوگا کبھی کبھی اس سے سرے میں بات ہو جاتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ تو ویسے ہی ہو گیا تو دراصل یہ سونے کے وقت میں جو انسان کی روح نکل جاتی ہے یہ اسی عالم میں پہنچتی ہے عالم بر میں تو وہاں اور اس کے سامنے حقیقتیں آ جاتی ہیں اسی واسطے خواب کو جو اچھے خواب ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علام نے نبوت کا ایک حصہ قرار دیا حدیث ہے کہ لم حبیثم انَََ الن نبوۃ مبشرات نبوت کے میں سے اب کچھ باقی نہ رہا یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں سوائے مبشرات کے نبوت کا حصہ اگر باقی ہے تو وہ مبشرات کو ہیں کال ومل مبشرات پوچھا آپ سے کہ مبشرات کیا ہوتی ہیں آپ نے فرمایاسفا لیہ جو اچھے خواب ہیں تو خواب میں اصل میں انسان کی روح جسم سے سونے کے وقت میں نکلتی وہ نکلنا جو ہے اس کی حقیقت اللہ کو ہی معلوم ہے لیکن قرآن حکیم کی آیت میں اتنا تو ہے کہ اللہ توفن انف صاحب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے پورا کا پورا اس کی روح کو پورا پورا لے لیتا ہے جبکہ اس کی موت آتی ہے تو موت کے وقت میں تو روح پوری کھینچ لی جاتی ہے ورلتی لمتم سیم الموت سکول قدا الى اجر مسلم لیکن جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا بلکہ وہ ہاتھ پاؤں جسم کے ساتھ دیکھتا ہے کبھی کبھی تو وہ اس انسان کو اسی ناک نقشے کے ساتھ دیکھتا ہے جس ناک, ناک, ناک نقشے کے ساتھ وہ دنیا میں تھا اور کبھی کبھی وہ اس سے مختلف نقشے ناک نقشے کے ساتھ دیکھتا ہے لیکن دماغ میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے اگرچہ اس کا ناک نقشہ ویسا نہیں تھا لیکن دماغ میں یہ ہوتا ہے سونے والے کے کہ میں فلانے آدمی کو دیکھ رہا ہوں تو صبح اٹھ کے یہ سوچتا ہے میں نے فلاں کو دیکھا مگر اس کا ناک نقشہ ویسا کیوں نہیں تھا تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے وہ یہ عالم برزخ کے اندر ہے عالم برزخ میں کبھی تو انسان کو خواب کے اندر وہ آدمی اسی ناک نقشے میں دکھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی دوسرے ناک نقشے کے ساتھ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خواب آ کر کے بیان کیا کسی بزرگ سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو مگر آپ کو میں نے حضرت گنگوئی کے ناک نقشے میں دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ خواب میں تو آپ ہی کو دیکھا مگر تم کو ان کے حلیے میں اس لیے دکھایا کہ تم کو مناسبت جو ہے وہ ورد گنگوئی سے ہے اس واسطے اس گوائوں کا کہ اس حلیے میں یا اس ناک نقشے میں دکھایا تو اس عالم میں جو ہے وہ وہاں کوئی کسی کا نقشہ کوئی متعین نہیں ہے بعض دفعہ وہ پہلے ہی جسم اور نقش نگار کے ساتھ آتا ہے اور چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں اسی واسطے بعض دفعہ یہ بھی بزرگوں کے حالات اور واقعات میں ہے کہ ان, ان کی باقاعدہ پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں میں سے کسی نے آ کر کے ان سے بات بھی کر لی ان کو مشورہ بھی دے دیا ان کی رہنمائی بھی کر لی اور چلے بھی گئے یہ بھی ہوتا ہے اور وہ دراصل وہ وہی ہے کہ روح ہیں جو اسی عالم کے اندر ہیں وہ ہم کو ان کا پتہ نہیں چلتا وہ عالم برزق ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے ان کی مقبولیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس میں دھوکا کھا جاتے ہیں پھر گڑبڑ ہوتی ہے اس سے بڑی بدعت اور خرافات بھی پیدا ہوتی حالانکہ یہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی بات ہے تو میں ساری بحث میں نے جو ہی کی اس سے اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں یہ ساری صورت تو دراصل وہ وہ یوں یہ کہ عالم برزخ ہی میں تھے وہ ان کی روحیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہ ممثل کر دیا جس طرح سے کوئی آدمی خواب میں کسی کو دیکھتا تو یہ ہے وہ شکل اس لیے اس کو اسی طرح سمجھا جائے محمد مسن حدیث وہی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے سنت کا فرق ہے حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن صنا محمد والدجال فقال ابن عباس لم اسما کال ذالک ولا قال کال اما ابراہیم پنظور الا صاحب کم و اما موسہ فرض العدم جاد اللہ جمد ان احمد مختون مختوبین بح البطین کا عنی انضی ازن حد روادی مجاہد سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے لوگ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ ان دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی یہ گویا یوں گویاں یہ حصہ جو ہوگا یہاں کافر کا لفظ لکھا ہوا ہے دجال کی پہچان یہی ہوگی یہاں لفظ بالکل صاف پڑھا جائے گا کافر تو یہ ابن عباس نے فرمایا ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں سنا کہ آپ نے یہ بات خود فرمائی تھی لیکن ہاں آپ نے یہ روح فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کیسے تھے اس لیے کہ پچھلی حدیث میں آ چکا ہے کہ موسا علیہ السلام کا رنگ روغن یہ تھا ہولیہ یہ تھا یون علیہ السلام کا ہولیہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہولیا جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ساتھی اپنے ساتھی کو دیکھ لو مراد آپ کی ذات <سلام> ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں میں بہت مساوت تھی تو یہ آپ نے اس طرح ان کے بارے میں فرمایا جہاں تک من علیہ السلام کا تعلق ہے فرمایا کہ وہ گندمی رنگ کے آدمی تھے گٹھاوا جسم اور لال اونٹنی پر وہ سوار تھے اور جس, میں جس پر لگان جو ہے وہ خلبہ کی تھی یعنی وہی کھجور کی پتیوں کی اور میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ وادی میں اتر کر آ رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليس عن بي الزبير جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال الشنوء ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفی روایت ابن وفی روایت ابن ابن خلیفہ جابر رضی اللہ تک عباس کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام پیش ہوئے تو موسا علیہ السلام تو ان کی, کی تو ایسے ہیں کہ جیسے قبیلہ شنوع کے مردوں میں سے کوئی مرد ہوتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم وہ زیادہ قریب ہیں اپنے شکل و صورت کے لحاظ سے مشابہت میں جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشابہت میں زیادہ قریب ہیں میں نے جیسے دیکھا جیسے تمہارے ساتھی یعنی نفسہو مراد آپ نے اپنی ذات لی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ منہ سے ملتے جلتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ جنوں کو میں نے دنیا میں دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ان کی تھی دہیا کی ابن رمح کی روایت میں دہیا ابن خلیفہ دہیا ابن خلیفہ کل بھی یہ صحابہ میں ہیں تو جبریل علیہ السلام اس نقصے میں آپ کے سامنے آئے اور ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام خد آپ کی اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آآ آآ فرماتے تھے کہ یہ اسی طرح سے قرآن حقیق میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلامی کے طریقے پر آپ کو اور آپ کی امت کو رکھا گیا ہے تو صورت اور شکل میں بھی مناسبت ہے اور طریقے میں بھی مناسبت ہے وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللذب قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبدالعزاء قال أخبرنا معمر عن الزوري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن نبي هريرة قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر أبي لقيت موسى عليه السلام فناعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مصطرب رجل, رجل الرأس كأنه من رجال شنوه قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعت أحمر ما خرج من بيماث يعني حماما قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأن أجبه ولده به قال فأتيت بنا أين فأحديما لبن وفي الآخر خمر وفقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هتيت الفطرة أو أصبت الفطرة أما أنك لو أخذت الخمر غبت أمتك یہ رباة آري أبو ان کا کہنا یہ ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو موسا علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بتلایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ پتلے دبلے جسم کے ہیں اور اسی طرح سے ان کے بال گھنگریا لیں تو جب کہ عیس علیہ السلام کے حالات میں آج کہ ان کے بال گھنگریال ہیں اور یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ گھنگریالے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں کہ بھائی پورے بال سیدھے ہیں لیکن آخر پہنچ کر کے جو کنارے ہیں وہ گھونگریالے ہو گئے عیس علیہ السلام کے بالوں کی حالت تو یہ ہے لیکن جہاں تک حضرت موسا علیہ السلام کے بال ہیں ان کے بال چونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے وہیں قریب ہی میں گنگریالہ پن ان کے اندر محسوس ہو رہا ہے یہ فرق ہے دونوں میں اور آپ نے فرمایا کہ وہ جیسے کبیر شنوا کے مردوں میں سے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, کا ان کی جو شکل بتلائی آپ نے فرمایا کہ وہ گٹھے ہوئے جسم کے ہیں سرخ رنگ ہے اور حیالت ایسی جیسے وہ ابھی غسل خانے میں سے غسل کر کے نکلے ہوں. مطلب رنگ بڑا صاف ستھرا چمکتا ہوا رنگ ہے جیسے گردوں کو باہر بالکل نہ پڑی ہوئی ہو یہ حالت ہے ان کی اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشاور ان سے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں اور میرے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھ سے کہا گیا تم ان میں سے جو ان سے چائے لینا چاہو لے لو میں نے دودھ کو لے لیا اور اس کو میں نے پیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت طرف آپ کو رہنوائی مل گئی ہے یہ آپ کو فطرت فطری طریقہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت جہاں وہ بھٹک جاتی ہے لتا اندر قابت فرائیت رجل آدم کا احسن ما انت رائن من الرجال من آدم الرجال له لمة فأحسن ما أنت رائل من اللمم قد رجلها فهي تقتر على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف آبر العين اليمنى كأنها عنابة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال عبد اللہ اب عمر سے ناس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک رات کابر کے پاس دکھلایا گیا اور میں نے دیکھا ایک آدمی کو ساملے رنگ کا تو کسی بھی ساملے رنگ کے آدمی کو تم اچھے سے اچھا جو دے سکو ایسا اچھا آدمی ساملے رنگ کا میں نے دیکھا اس کے لمبے بال تھے لما لما کہتے ہیں سر کے بال جو کانوں کی لو تک پہنچ جائیں اگر وہ کندھے تک پہنچ جائیں تو اسے جمعہ کہتے ہیں تو یہ لما لمبے بال اور آپ نے فرمایا کہ ایسے بال والا جتنا اچھا آدمی تم نے دیکھا ہو اتنا اچھے وہ تھے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی ایسا تھا کہ وہ جیسے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا اور دو آدمیوں پر ٹیک لگائے ہوئے سہارا لیے ہوئے یا دو آدمیوں آپ نے فرمایا دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے بیت اللہ کا طباف کر رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے پھر ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو گٹھا ہوا جسم اور گھونگڑیالے بال تھے ایک دہانی کا آنکھ سے وہ کانا تھا جیسے اس کی آنکھ میں ایک ابرا ہوا انگور کا دانا ہو ایسی اس طرح سے اس کی آنکھ آگے کو نکلی ہوئی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے جہاں تک مسیح کا لفظ ہے اس میں دو رائے ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ تعریف کی گئی ہے اصل لفظ ہیبروں میں مسایا مشا, بولتے ہیں تو مسایا کو عرب, عرب میں لا کر مسیح کر دیا گیا تو ایک رائے تو یہ ہے کیونکہ عیسیٰ کو اسرائیلی مشاع بولتے تھے دوسری رائے یہ کہ نہیں یہ عربی لفظ ہے مسا سے مساح کے معنی ہاتھ پھیرنے کے ہیں تو اب اس میں یہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں بہت سے رائے ایک رائے اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ مریضوں کو ہاتھ پھیر کر کے ٹھیک کر دیا کرتے تھے اس لیے ان کو مسیح کہا گیا اور اسی طرح سے اگر یہی مانا لیے جائیں اور یہ بھی مانا لیے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ زیادہ چلتے پھرتے تھے ایک جگہ تو ان کا کوئی گھر, جرا، گھر تھا نہیں ٹھکانہ چلتے پھرتے رہتے تھے تو مسا کے مطلب مسیح،, مسیح کے معنی ہوئے کہ جو زمین کو چھوتے ہوئے رہتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے ہیں اسی معنی کے لحاظ سے پھر مسیح دجال کو بھی مسیح کہا جائے گا کہ وہ بھی دنیا بھر میں گھومے پھرے گا اس بات سے اس کو مسیح دکجال کہا گیا اب یہ کہ یہ آپ نے جو دیکھا اس, اس میں امکان ہے کیونکہ آپ نے کہا مجھے دکھلایا گیا ایک رات تو یہ دیکھنا آپ کا خواب میں بھی ہو سکتا ہے تب تو یہ کہ ٹھیک ہے خواب میں آدمی کچھ بھی ان کو دکھایا جا سکتا ہے لیکن اگر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو پھر وہی صورت ہوگی جو میں نے پچھلے ہفتے تقریر کی تھی کہ انبیاء علی مصلاط والسلام کو عالم برضق کی چیزیں دکھلا دی, دکھلا دی جاتی ہیں تو مسیح دجال بھی دکھلا دیا گیا کہ جو موجود ہے اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا اس عالم سے اس عالم میں اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک لحاظ سے ٹریفک جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے اس عالم سے عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے عالم دنیا میں تو روحیں جو ہیں وہ اس عالم سے دنیا کے اس دنیا, اس دنیا سے دوسری دنیا میں برزخ میں جاتی ہیں ایک ٹریفک تو یہ ہوا اور دوسرا یہ کہ ادھر سے ادھر آنا تو مسیح دجال عالم برزخ میں ہیں اور جب قیامت آئے گی قیامت کے قریب ہوگا تو اس مسیح دجال کو اس عالم سے اس عالم میں بھیج دیں گے اسی طرح سے روحوں کا بعض دفع اس عالم میں آنا اور کوئی بات کسی کو اچھی یا بری بتلا جانا یہ بھی اسی طرح کے ٹریفک میں سمجھا جائے گا کہ عالم برزخ سے عالم دنیا میں آ تو ناممکن نہیں ہے حدثنا یہی حدیث ہے زیادہ فرق نہیں ہے اس سے ہاں حدثنا محمد بن عساق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياذ الموسى وهو ابن عقبة النافق قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرانه الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بآور إلا أن مسيح الدجال آور عين العين اليمنى كأن عينه عنابة طافئة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكابة فإذا رجل آدم كأسن ما من قدم الرجال تضرب لئمته بين منكبيه رجل, رجل الشعر يغطر رأسه ماءا واضعا يدي على منكبي رجلين وهو بينما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا والمصيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قطة أعبر عيني اليمنى كأشبه من رايت من الناس بابن قطن وادیاندئی کبئی رج العینی من بلبیٹ فقل تمہارا قالو حاد مسیحال یہ روایت بھی عبد اللہ عمر کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح الدجال کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ کانے نہیں ہیں کانا ہونا تو ایک آنکھ کا ہونا اور ایک آنکھ کا ہونا یہ عیب ہے معلوم کہ اللہ میں تو عائب ہے نہیں لیکن مسیح دجال جو ہے وہ کانا ہوگا دانے آنکھ سے جیسے اس کے آنکھ میں ایک انگور جو ہے وہ ابھرا ہوا وہ صورت ہوگی یا سوکھا ہوا انگور جو ہوتا ہے یہ شکل ہوگی تو معلوم ہے کہ وہ ایبدار ہے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ مسیح دجال آ کر کے وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ جس سے لوگ اس کو ہی خدا ماننا شروع کر دیں گے اور یہی صورت ہوگیوں کہ, کہ کفر کے عام ہونے کی جس کی وجہ سے قیامت آئے گی تو آپ نے فرما دیا کہ دھوکے میں مت آنا وہ تو کانا ہوگا اور اللہ سبحانہ وہ تالا جو ہے وہ عیب سے پاک ہیں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رات کو خواب میں بتلایا گیا فی المنام تو معلوم پچھلی حدیث میں جو دکھلانا تھا وہ خوابی کا تھا یہاں المنام کا لفظ صاف ہے تو کعبے کے پاس مجھے دکھلایا گیا اور یہ کہ ایک, آ, آ, ایک صاحب ہیں ایک آدمی ہیں سامرے رنگ کے اور جتنے سامرے رنگ کے اچھے سے اچھا آدمی ہو سکتا ہو ویسے وہ تھے ان کے بال دونوں مونڈوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے اور کنگے کے ہوئے بال تھے آپ کے پا, سر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پانی ٹپک رہا ہو چمک تھی اس بالوں کے اندر اور اپنے ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اور اسی دوران وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے میں نے کہا کہ یہ کون ہے تو کہنے والوں نے بتلایا کہ یہ مسیح نے مریم ہیں ان کے پیچھے میں نے ایک آدمی کو گٹھاوا جسم اور گھونگریلے بال دانی آنکھ سے کانا میں نے دیکھا تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایس ان میں سے ابن قطن کے مشاہرے وہ دجال تھا ابن قطن کوئی آدمی ہوگا میں نے تلاش کیا لیکن یہ کہ محدثین اس کی کوئی تفسیر نہیں کر رہے کہ ابن قطن کون ہے مزید کہیں تلاش کریں تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے زیادہ وقت نہیں تھا تلاش کرنے کا تو وہ بھی اپنے ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسیحت اجال ہیں معلوم ہوا کہ خواب میں تو ممکن ہے کسی بھی آدمی کا یہ کہ دیکھا گیا کہ وہ مکے میں ہے بیت اللہ میں ہے لیکن یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ مسیحیت جال جو ہے وہ ساری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ اور مدینے میں نہیں جائے گا وہ اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ عالم بر نہیں بلکہ اس دنیا میں جب وہ آ جائے گا تب اس کو مکے اور مدینے کے احترام اور عظمت کی وجہ سے اس کو روک دیا جائے جب وہاں نہیں آ سکے نبی سلمت ابن عبدالرحمان انجاب ابن عبداللہ عن رسول اللہ خال لما قرعث فضل اللہ لی بی وانا انزر علی بیل مقدیس فتح فکت اخران آیا عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے چھٹلایا یعنی جب آپ جس رات کو معراج ہوئی تو صبح کو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ رات میں ایسا ہوا تو قریش نے قابل ایسا ہو سکتا ہے راتوں رات چلے بھی گئے آ بھی گئے کتنا جھوٹ گھڑ رہا ہے یہ حضرت تو لوگوں نے چٹ قریش نے اور پھر قریش نے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے وغیر ہیں وغیرہ وغیرہ اب ظاہر ہے کوئی آدمی کسی جگہ جائے بھی تو جانا اور اس طرح کب ہوتا ہے کہ آدمی دروازے بھی گنے اور کھڑکیاں بھی خوب گن کر لے, لے کر آئے آپ کو اس طرح سوال سے بہت پریشانی ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں کھڑا ہو گیا ہجر جو ہے یہ جو بیت اللہ کے ایک طرف یعنی تقریبا شمال مغرب کی طرف بیت اللہ کے شمال مغرب میں جو ایک کمان بنی ہوئی ہے ایک آدھا سرکل جس کو حتیم کہتے ہیں تو حتیم کا وہ حصہ ایک ڈیڑھ گز کا جو بالکل بیت اللہ کی دیوار سے ملا ہوا ہے اس کو ہجر اسماعیل کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں کھڑا ہوا تو اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو آ, سامنے کر دیا نمایاں کر دیا اب میں ان کی ساری نشانیاں جو ہے میں ان کو بتانے لگا اس حالت میں کہ میں موت اس میرے بیچن ہوں سامنے تھا اور میں بتلا رہا تھا وہ سوال کر رہے تھے میں بتراتے جا رہا تھا کہ یہ دروازہ فلانا اس طرف کو ہے اور فلانی کھڑکی اور ونڈو اس طرف کو ہے حدثنی زہیر جو حرب قال ہر و ابن المسنى قال حدثنا عبد العزيز هو ابن ابي سلمان عبد الرحمن بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراي فسالتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إلي ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جاد كأنه من بجال الشنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس فيه الشبه عروة بن مسعود السقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو ہجر میں دیکھا یعنی حجر میں آپ پہنچ گئے اور قریش مجھ سے میرے رات کے اس سفر کے بارے میں سوال کرتے جاتے تھے انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کو پوچھا جو میں محفوظ نہیں رکھ سکتا رکھ سکا تھا تو مجھے بہت سخت تکلیف ہوئی ان کے ایسا پوچھنے سے ایسی تکلیف کہ ایسی تکلیف مجھے کبھی اس سے کبھی نہیں ہوئی کیونکہ سوال کیا تھا اب میں اگر نہیں بتلاؤں تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹا ٹھہر رہا ہوں اور بتلاؤں تو کیسے بتلاؤں وہ چیزیں تو محفوظ نہیں مجھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھتا جاتا تھا اور وہ جو کچھ پوچھتے جاتے تھے میں ان کو بتلاتا جاتا تھا اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایک انبیاء کی جماعت میں دیکھا تو موسیٰ علیہ اسلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کا بدن گٹھا ہوا ہے اور وہ سنوعا کے قبیلے کے لوگوں میں کہ سے ایک, ایک شخص کے جیسے نظر آتے ہیں اسی طرح عیسائی نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور مشابہت میں سب سے زیادہ قریب جو ہیں ان کے وہ ابن مسعود سقفی اور ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کی مشابعت ایسی جیسے تمہارے ساتھی یعنی آپ نے اپنی ذات کو مراد لیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں ان سے زیادہ مشابہ ہوں پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد یہ مالک دروغائیں جہنم کے ان کو سلام کیجئے میں ادھر ان کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے پہلے مجھے سلام کر لیا حدثنا ابو بکر ابن ابی شیب قال حدثنا ابو ابو قال حدثنا مالک ابن مغول وحدثنا ابن نمير وزوهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وال والفاظ هم متقاربة قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن زبير بن عبي عن طلح ابن مصرف ومصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى صدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرجو بي من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يوبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يخشى السدرة ما يخشى قال فراش من ذهب قال فعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا اعطي الصلاوات الخمس وعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن, لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المق المقحمات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ہوئی انہیں آسمانوں میں لے جایا گیا معراج ہوئی تو آپ کو پہنچایا گیا سدرۃ المنتہا تک اور وہ چھٹے آسمان میں ہے اچھا صاحب سدرا کے بارے میں بتایا جا چکا پہلے ہی حدیث آئی تھی میں نے کہا تھا کہ سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں لیکن وہاں پہلے جو حدیث آئی تھی وہاں بدلایا تھا کہ ساتویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں سے درت المنتہا ہے اور یہاں یہ ہے کہ یہ چھٹے آسمان میں تو اب دونوں میں کیا مطابقت ہوگی محدثین علماء کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ سات چھٹے آسمان میں اور اس کی شاخیں پھیلی بھی ہوں ساتویں آسمان پر دونوں روایتوں کو اسی طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے تو اور یہ کہ جو کچھ زمین سے اوپر جاتا ہے وہ وہاں جا کر رک جاتا ہے سدرت منتہا کے پاس اور وہاں سے اس کو لے کر اوپر پہنچایا جاتا ہے یعنی آرش کی طرح اور جو اوپر سے آتا ہے نیچے تو وہ وہاں کر رک جاتا ہے پھر یہاں سے لے لیے جاتا ہے اور جہاں جہاں سے متعلق ہے وہاں وہ اس کو پہنچایا جاتا ہے تو اس طرح کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا وہ ایک سینٹر ہے کہ نیچے سے جانے والی چیزیں بھی وہاں رکیں اور اوپر سے آنے والی چیز بھی وہاں رکے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس یکس سد رتا ما یکشا یہ جو قرآن شریف میں بھی ہے یہ آئے سورہ النجم میں کہ اچانک کیا ہوا کہ سد رت پر اس بیری کے درخت پر ایک چیز چھا گئی اور کیسی عجیب چیز تھی جو چھا گئی یعنی مطلب یہ کہ اس کو الفاظ میں نہیں بتلایا جا سکتا صرف آپ نے فرمایا یہ فراش المنزہ بن ایسا تھا کہ جیسے ایک سونے کے باریک باریک مچھر ہوتے ہوں وہ جس طرح سے بکھر جائیں تو ایسی صورت تھی کہ اچانک یہ ہوا کہ جیسے اس سدرا پر سونے کے باریک باریک مچھر ہیں وہ بکھر گئے ہیں تو ایک چمک اور اس پہ رونق کی حالت ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی حکم اوپر سے آتا تھا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا اور وہاں پہنچتا تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے اس میں ایسے ایسے رنگ آتے آپ نے فرمایا کہ بیان سے باہر ہے کہ کیسے کیسے اس میں رنگ اور الوان آ جاتے تو اب وہی آئی وہاں اس پر تو کیا وہی آئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئی ایک تو پانچ نمازیں آپ کو دی گئی تفصیل اس کی پچھلے عدیشوں میں آ گئی ہے کہ پہلے پچاس دی گئی تھی وہ کم ہوتے ہوتے پانچ تک پہنچی اور آپ کو سورت البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بھی دی گئی ربی المنون آخر تک جو وہ ہیں جہاں تک وہاں دیے جانے کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس وہی وہ، وہی اتری تھی اور دنیا میں جب آپ یہاں تھے تو اس وقت وہ نہیں اتری بعض آیتوں کے بارے میں مفسرین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ان کا نزول ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سورت بقرہ کا نزول ان آیتوں کا خاص طور پر دنیا میں بھی ہوا ہو اور وہاں بھی ان کا نزول ہوا ہو تو ایک طرح کا بطور حدیے کے ان کو وہاں دی گئی آپ کو اس سے ان آیتوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور تیسری چیز کیا دی گئی کہ مغفرت فرمائی گئی ہر اس آدمی کی آپ کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے مقفرت کہیں کہ کی گئی المحیمات وہ گناہ اور برائیاں جو ہلاک کرنے والی ہیں یہ ہے المقیمات کیا مطلب کہ تمام کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے شرک ناقابل معافی ہے لیکن بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو سکتا ہے یہ بشارت آپ کو دی گئی تھی کہ آپ کے امت کے یہ بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ چاہے بغیر سزا کے معاف ہوں یا تھوڑی بہت سزا دے کر کے وہ معاف کیے جائیں لیکن آخر کار وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے ان برائیوں اور گناہ کی وجہ سے ہاں جی آیت نمبر انیس وہ ہورائزن پر ہوئے اور قریب ہو گئے دو کمانوں کا یہ اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا اور ان کو جو دیکھا تو جو حقیقت تھی وہی ان کو نظر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مختلف نہیں یہ ہے دوسری رائے یہاں جو ہے ظر ابن حبیش جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت ہی مشہور راویوں میں اور شاگردوں میں ہیں یہاں تک کہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جو روایت ہم پڑھتے ہیں روایت حفص جو ان کے استاذ ہے امام عاصم کوفی تو یہ ساری دنیا میں امام عاصم کی قراعت اور امام حفظ کی روایت سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے سوائے افریقہ کے شمالی حصے میں بعض جگہ جو ہے وہ امام ورش کی روایت سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں میرا اسپین جانا ہوا تو جو سعودی مملکت نے ایک مسجد سمندر کے کنارے بنائی میں تو میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تو روایت ورث میں پڑھائی تو میرے لیے پہلا موقع تھا کہ نماز کے اندر کوئی آدمی روایت حفظ کے ہٹ کر کے کوئی دوسری روایت سے پڑھ رہا تو وہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ ضرور کی تھی تو خیر میں بارہ لوگوں گڑبڑ سے نظر انداز کر کے میں نے خوشی ہوئی مجھے نماز سلام پھیر کے میں اسی لیے روکا رہا کہ میں امام صاحب سے ملو کہ بھئی انہوں نے یہ روایت ورش سے کہاں سے پڑھی ایک کہاں کی حضرت تو ملا تو انہوں نے بتایا کہ میں مراکس کہوں تو میں نے کہا کہ آپ نے روایت ورش میں پڑھی اور لیکن آپ نے اس میں یہ تھوڑی سی معذرت چاہتے ورزش کرتا ہوں کہ آپ نے مد جو ہیں مت میں امام ورش کا جو مسئلہ کیا اس کی رعایت نہیں کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک مجھے پکڑا جزاک اللہ خلال تو خیر وہ میں نے کہا کہ آپ روایت ورش سے پڑھتے کہا تو ہاں ہمارے ملک میں لوگ کافی جانتے ہیں اس روایت کو تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سومالی افریقہ جو ہے اس میں روایت ورس پڑھی جاتی ہے چونکہ مصر کے تھے یہ امام ورس اور قانون جو ان کے استاد تھے وہ مدینہ کے تھے تو ورس جو وہاں قرآ سیکھنے کے لیے آئے اور وہ ان کی روایت جو ہے وہ پھیلی ہوگی اس علاقے میں بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ امام حفظ کی روایت ساری دنیا میں جس کو انہوں نے امام آصم کوفی سے لیا امام آصم جو ہیں یقراعت میں اور قرآن شریف کی روایتوں میں جہاں امام حفظ اور امام صوبہ کے استاد ہیں امام و غنیفہ کے استاد ہیں امام آصم جو ہیں یہ انہوں نے لیا ہے زر مسعود کے خراط کی تنوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف اور توثیق فرمائی ہے اسی لیے یہ روایت حفظ جو ہے شاید اسی واسطے دنیا میں اس کو یہ قبولیت حاصل ہوئی کہ عبداللہ ابن مسود تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے تو بہرحران یہ ضرور ابن حبیش ہیں اس چونکہ یہ قرآن حکیم کی روایتوں قراعتوں اور اس کے مطلب اور اس کے معنی اس کو تفسیر کہیے اس کے ماہر ہوئے اس لیے ان سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا جو ہے فقان حسین اونا اس کے معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مرا کی دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل کا مراد ہے تو صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جبریل کو تو کیا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علم نے وہی کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے جبریل ہی لے کر آتے تھے تو پھر یہ جبریل کا دیکھنے کا یہ ذکر اتنے اہتمام کے ساتھ یہاں کیے جانے کے کی کیا معنی ہے کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے آپ تو یہ ایک سوال کا ہوتا ہے اس کا جواب یہ کہ حضرت جبریل کو اس سے پہلے آپ نے جب بھی دیکھا وہ انسانی شکل میں دیکھا پہلی مرتبہ بھی جب غار ہرا میں وہ آیت تھے جبریل آپ کی خدمت میں تو وہ انسانی روپ میں تھے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ایک اور موقع جو اس کے بعد کا ہے وہ مکہ مکرمہ میں دیکھنے کا ہے جس کا ذکر شاید آگے کی روایتوں میں آئے گا تو دو ایک دفعہ آپ نے دو دفعہ تو کم سے کم روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت جبریل کو اصل حالت میں دیکھا تھا تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام سے ذکر آیا اور اسی واضح یہاں یہ کہ چھ سو بازو تھے ان کے حضرت جبریل کے جب اصل شکل میں ان کو دیکھا مزید تفصیل میں جو, یہ جو قول یہ فرق ہے کہ بعض حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مراد لیتے ان آیتوں سے بعض جو ہیں وہ حضرت جبریل کا اس کے بارے میں مزید آگے بات ان شاء اللہ کہوں گا حدثنا ابو بکر بن قال, حدثنا عن عن قال ما حدسنا حسن ما تمہارا کالرآ جبریل لہو سطمین <جِنَاحِن> تو زر روایت یہ ہے کہ وہ عبد اللہ عبن سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن نے فرمایا عبداللہ مسعود نے کہ ماں کا ذب الفعد مارا اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا جن کے چھ سو بادوت ہے تو فکان کعبہ حسین اودھ نہ ہو یا ماں کا ذبل فعادما ہو تو ایسا سورہ النجم کی اس سارے کانٹس میں جس کا ذکر آ رہا ہے اسی کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے صوبان سلیمان صاحب ابن قال القرآل قبرا کال فی صورت ہی لہ ابن ہے عبداللہ بن مسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لقدر آمین آیات جو سورہ لقت کی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی تو عبداللہ بن مسعد نے کہا کہ آپ نے حضرت جبریل کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا تھا یہاں سورت ہی کا لفظ آ گیا یہ آپ کے چھ سو بازو تھے ہم اور حدنا ابو بکر نبی شعیب حدسنا علیر انبدال سورہ نظم کے اندر ایک اور آیت دی ہے کہ وقدرآ نظرتن اخرا دوسری مرتبہ اترنے کو دیکھا تو اس کا بھی مطلب یہی ابو حریرہ نے یہ بتلایا کہ حضرت جبریل کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود کی رائے حضرت جبریل کے دیکھنے کی ہے ابو حرا کی بھی رائے یہی ہوئی حد ابو بکربن حد حفص عبد المری کا ناطا عن ابن عباس وقل عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا چہرے کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے کن کو دیکھا اس روایت میں ابھی بھی بات صاف نہیں لیکن سب نے جو مطلب سمجھا ہے اس کا وہ یہ کہ اللہ تعالی کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ابھی تفصیل پھر اور میں آگے کروں گا حردسن <تصفح> <تصفح> ابو بکرب نبی سعیدہ جمیان البکی قال السد حدسنا وکیل قال ابن حسین اللہ تو ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ماں کا ذعاد مارا اور ولق الضرۃََََََََََخرا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے دو مرتبہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو اچھا صاحب اب چلتے ہیں جس پر میں نے کہا تھا کہ میں وہاں تفصیل اس کی اور بتلاؤں گا وہ حدیث اسماعیل ابن ابراہیم ان داود عن قال مسروخالی فکالت عند عائشہ فقالت عائشہ سلاثون من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكبيره قلت معهن قالت من زعمت أن محمدا رأى ربّه فقد أعظم على الله الكبيره قال وكنتم متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ألم يقُل الله تعالى ولقد رأوه بلفوق المبين ولقد رأوه نظرة أخرى فقالت أن أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها يخلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء السادا عظم خلقه ما بين السماء إلى فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير او لم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل الرسول الى قوم على حكيم الين حكيم قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد على الله الفريا والله يقول يا بلغ ما انزل اليك ربك او لم تفعل فما قالت ومن زعم انه بما يكون في غدر في غدر فقد على الله الفريا مسروق مسروق جو ہیں یہ مشہور تابعی ہیں محدث ہیں اور ان سے بڑی ہیں اور تفسیر کے اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کی روایت یہ ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا اور میں ٹیک لگا بیٹھا تھا کوئی بھی چیز ہوگی ٹیک لگا کے بیٹھنے کی تو میں نے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تین باتیں وہ ہیں کہ جس شخص نبی ان کو منہ سے نکالا اس نے اللہ پر بڑی بڑے جھوٹا الزام اللہ پر لگایا میں نے کہا وہ تین باتیں کیا ہیں تو عائشہ نے کہا کہ جس نے یہ گمان کیا خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر ایک بہت بڑی جھوٹی بات اللہ کے مقابلے میں لگائی ہے تو معلوما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا یہ بات جیسی انہوں نے کہی پہلی بات تو کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگا بیٹھا تھا میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ اے ام ممنین ذرا ٹھہرے جلدی نہ کیجیے علم یقر اللہ تعالی کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ابھی تو ان بچوں کو بھگا دیجیے پھر آپ کے سب کاٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علام نے ان کو کھلے ہورائزن پر دیکھا و لقترآ نظرتن اخرا اور پھر دوسری مرتبہ کے اترنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیکھا مطلب یہ عنایتوں کا مطلب پھر کیا ہوگا یہ مسروق نے کہا اور یہ بات میں پہلے بتا دوں کہ مسروق جو ہیں طایشہ سے بڑی روایتیں لیتے ہیں اور خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں لیتے ہیں ابن عباس سے قول پیچھا چکا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی